المدينه اميرت قرنه ورجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام صاد كتاب انذر اليك فلا يكن في صدرك حرج من قلت لنذره وذكر للمؤمنين آٹھ میں پا رہے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ پہ مشتمل ہے سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سور مبارکہ میں دو سو 24 آیاتیں और رکوات اور تین ہزار تین سو پچیس قدمات ہیں اور چودہ ہزار دس حروف ہے آراف پرانی مجید میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر آتا ہے یہ ایک جگہ ہے کہ جس پہ روز مخشر کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا جب میدان دان میں عام لوگوں کا حساب اور کتاب ہو رہا پہ یہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو آراخ پہ رکھا جائے گا اس کے بارے میں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن کے حساب اور کتاب کے دورانیے میں جن کے اچھائیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کے حساب اور کتاب کو موقوف کر کے ان کو آراف پہ رکھا جائے گا اور آراف ایک ایسے بلند جگہ ہے کہ جہاں جب وہ ایک, وہ ایک طرف اپنا نظر ڈالیں گے تو ان کو جہنم اور جہنم کی ہولناکیاں دکھائی دیں گے اس کو دیکھ کر یہ اللہ سے بنا مانگیں گے کہ اللہ لا چال نہ مال قوم ال یا مال الظالمین اے اللہ ہمیں ان بے انصاف اور ظالم قوموں کے ساتھ شامل نہ فرمانا اور جب دوسری طرف نظر ڈالیں گے تو ان کو جنت اور جنت, جنت کے خوشحال حالات زندگی دکھائے دیں گے تو یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں جنت اور اہل جنت میں شامل فرما دیں میدان محشر میں حساب اور کتاب کے ہو چکنے کے بعد اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا اس پوری سورہ, سورہ مبارکہ پہ نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین زیادہ تر آخرت اور نبوت اور رسالت کے متعلق ہے سنہج ابتدائی سورہ مبارکہ سے چھٹے رکو تک تقریباً مضمون وہ ہے کہ جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے پھر آٹھویں رکو سے اکیسویں رکو تک گزشتہ انبیاء کرام کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات اور ان کے اعمال کے نتیجے میں ان پر مرتب ہونے والے جو نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور جزا اور سزا کے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے تاکہ حضور علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ان گزشتہ امتیوں کے اللہ کے پیغام اور پیغمبروں کے دعوت پر رد عمل کے نتیجے کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ کے ان رسولوں کے بات کو مان لیا ان کے ماننے اور ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہوا اور جنہوں نے امبیائی کرام کے اس پیغام کی تکزیب کی تو ان کا انجام کیا بنایا گیا یہ اس لیے کہ یہ امت بھی اپنے طرز زندگی پہ نظر ڈالیں اور اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے پیش کریں اپنے حائل حالات کا اور اپنے خیالات کا جائزہ لیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ اس معیار پر کیا پورا اترتے ہیں اگر اترتے ہیں تو الحمدللہ اور اگر کمیاں ہیں تو موقع ہے کہ ان کمی کو اور کمزوریوں کو دور کر دی جائے اور اپنے انجام کا شکر کیا جائے بناچی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الف لوت یہ حروف مقطعات یا حروف متشابہات میں سے ہیں اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ جملے اعجاز قرآن بھی ہیں کہ ان کے معنی اللہ نے لوگوں پہ واضح نہیں فرمائے اس لیے کہ اللہ تبارک و وطالعہ اپنے بندوں پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان کا علم علم نافذ ہے اور اللہ کے بدلائے بغیر یہ انسان اپنے علم سے ایک جملے اور ایک آیت کا معنی بھی معلوم نہیں کر سکتے چائے کہ وہ پوری قرآن کو معلوم کر لیں جیسے کہ کفار کا دعویٰ تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن کی طرح قرآن لے کے آ سکتے ہیں اللہ ایسے حروف مقدعات کے ذریعے ان پہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ قرآن یا قرآن کی مثل لے کے آنا تو دور کی بات ہے اس قرآن میں نازل ہونے والے ایک جملے یا ایک حرف کا جو ہم نے نازل کیا ہے تمہارے زبان میں ہم اگر اس کا معنی تمہیں نہ دکھائیں نہ سمجھائیں تو تم اس کے معنی نہیں کر سکتے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اعجاز اور بطور تنسیل کے بعض صورتوں کے شروع میں ایسے آیت نظر فرمائیں کتاب المزلے یہ کتاب جو اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف فلاح یقن فی صدر کا سو آپ کی سینے میں خرج ان تنگی من ہو اس قرآن مجید کے نزول سے یا اس کے آگے پیغام پہنچانے سے لطم ضربی یہ تھا کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں ڈرائیں و ذکر علی ممین اور اس میں فرخوہانہ نصیحت ایمان والوں کے لیے حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ کے احکامات نازل ہوتے وہ احکامات کہ اس وقت کے معاشرے میں ان احکامات پر عمل پیراہی کا تصور ہی ممکن نہ تھا تو اللہ کے رسول ایسے احکامات کے نازل ہونے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے سے بہت زیادہ تنگ دل ہو جاتے تھے پریشان ہو جاتے تھے کہ لوگ اللہ کے ان حکموں کا مذاق اڑائیں گے اور یہ بے علم و نادان اپنے اس بے علمی اور نادانی کی وجہ سے اللہ کے غذب کے مستحب قرار پائیں گے تو یہ فکر آپ کو دامن گیر لیتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کو پرانی مجید کے پیغام آگے پھیلانے سے تندل نہیں ہونا چاہیے اب اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اب ما انزل معلحم چلو اسی پر جو اترا ہے تمہارے طرف میں رب تمہارے رب کی طرف سے ولا تب من ہو اولیاء اولیا اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے اور دوستوں کے پیچھے علی لما تذکرون تم میں سے بہت کم اس طرف دھیان دیتے ہیں وہ من ان قریت نہ اور کتنی ایسی بستیاں ہوئیں جن کو ہم, ہم نے ہلاک کیا فجا احاسنا بس آ پہنچا ان پر ہمارا عذاب بیاتن رات و رات ام کا وہ دوپہر کو پلولی میں مصروف تھے یعنی بے فکری کی نیندوں میں سوئے ہوئے تھے فما کا نہ دعوا یہی تھی ان کے بکار عزا باسنا جب آ پہنچا ان پر ہمارا عذاب اللہ ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا کننا ظالمین کے بے ہم ہی ظالم تھے ہم ہی گناہ تھے تو بات یہ ہے کہ اقبال جرم یا اقرار جرم سے ازالہ جرم ممکن نہیں ہوتا ایک مجرم اگر جرم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے اور بعد میں اس کا اقرار کر لیتا ہے تو جو کچھ اس نے کیا وہ ہوتا ہے وہ اب دوبارہ واپس نہیں آتا وہ تکلیف اور وہ دکھ اور وہ زخم اور وہ غم جو اس مجرم کے ہاتھوں مظلوموں کو پہنچ چکے ہیں وہ دکھ اور غم اور دکھ تو اپنے جگہ پر پھر بھی برقرار رہیں گے چاہے ظالم اس کا اقرار کرے یا نہ کرے تو یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ گزشتہ اقوام میں جنہوں نے اللہ کے پیغامات اور رسول کے باتوں پر نامناسب رویے کا اظہار کیا پھر جب اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا تو اس وقت پھر وہ بھول لوٹے کہ بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے لیکن اب اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد ان کے اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں فلنس سو ہم ضرور ان سے کہ جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ولنس النسلین اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی یعنی قیامت کے دن جہاں رسولوں سے سوال ہوگا وہاں جن کے طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا یعنی امتی ان سے بھی سوال ہوگا ذخیرۂ احادیث کے مشہور کتاب مسند احمد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلم کا ایک حدیث ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے دریافت فرمائیں گے کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچا دیا اس کے جواب میں میں عرض کروں گا کہ پرورتگار میں نے پیغام پہنچا دیا ہے آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگ اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں موجود ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ حدیث ہے غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے مگر اس مجلس میں حاضر نہ تھے جیسے کہ حجرت الوداع کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان ارافات میں جمع ہونے والے مسلمانوں سے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے اور سبوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اپنے پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلی بلغ غاہد اب چاہیے کہ حاضرین جو لاکھ سوال اور لاکھ کے تعداد میں تھے یہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پیغام پہنچائے تو بسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے مگر اس مجلس میں موجود یا حاضر نہ تھے کہ جس اہل مجلس سے اللہ کے رسول مخاطب تھے اور وہ نسلی بھی جو بعد میں پیدا ہوگی ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آنے والے نسل کو اس پیغام کے پہنچانے کا سلسلہ ان تک جاری رکھیں تاکہ تعامت تک پیدا ہونے والے تمام بنی آدم کو پیغام پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہے فلاں پھر ہم ان کو احوال سنائیں گے اپنے علم سے اور ما اور ہم کہیں غائب نہ تھے یعنی لوگوں نے اللہ کے اس پیغام پہ اس عمل کا اظہار کیا اللہ کو روز مقشر لوگوں سے اس, اس کے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اللہ علیم اور خبیر اپنے علم اور خبر کی بنیاد پہ ان کو بتائیں گے کہ بے تم تک اللہ کا میرا جو پیغام پہنچا تھا اس پر تم لوگوں نے اس, اس رد عمل کا اظہار کیا بلوزم یوم عظم الحق اور اس دن اعمال کا تول برحق ہے امن سفلت موازین ہوں جس کے اعمال کا وزن بڑے ہوا فلاحی کامن مفلک تو وہی لوگ ہیں کامیابیوں سے امکنار ہونے والے وہ خفت موازین ہوں اور جس کے ہلکی ہوئی اعمال کا وزن فعلائی کے لذین خسل و انفسل ہوں بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کیا کہ ناکان و بے اس فاصلے سے کہ انہوں نے ہمارے آیاتوں کے ساتھ بے انصافی کی اور وہ بے انصافی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر انہوں نے عمل نہ کیا ذہن میں ایک بات پیدا ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ تو آراز ہے ان کا جرم یا جسم یا وزن تو نہیں ہے کہ جن کو قیامت کے دن تولا جا سکے تو کیونکہ ان آراز کو کیسے تولا جائے گا فصرین نے اس کے بے شمار جوابات دی ہیں ایک تو یہ کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے رکھے ہیں جو انسانوں کے اچھے امالوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور برے اعمالوں کو بھی لکھ رہے ہیں کل قیامت کے دن انسانوں کے برے اعمالوں سے برے ہوئے رجسٹروں کو میزان عدل کے ایک پلٹے میں ڈالا جائے گا اور اچھے اعمال کے جو رجسٹر ہے اس کو دوسرے میں ڈال دیا جائے گا اسی طریقے سے ایک پلٹے میں برے اعمال کا رجسٹر ہوں گے اور دوسرے میں اچھے امال کے رجسٹر ہوں گے تو جس نے زیادہ اچھے اعمال کیے دنیا میں ظاہر بات ہے کہ اس کے اعمال کے رجسٹر زیادہ ہوں گے وہ باری ہو جائیں گے وہ کامیاب قرار پائیں گے اور اس کے مقابلے میں جو برائیاں کم ہوں گی تو وہ اس حوالے سے کامیاب قرار دیا جائے کہ بھائی اس کی برائیاں کم ہیں اور نیکیاں زیادہ ہیں لیکن اس دور جدید میں انسانوں نے ایسے آلات ایجاد کیے کہ جس سے وہ ہواؤں کو ناپتے ہیں گرمی اور سردی ٹیمپریچر معلوم کرتے ہیں انسان کے وجود میں بخار کو معلوم کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی جسم نہیں رکھتے تو اگر انسان اتنا ترقی کر چکا ہے اللہ کے دی ہوئے علم کی بنیاد پر تو اللہ کا اپنا ذات علم کتنا عروج میں ہوگا اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کام انسان نہیں کر سکتے شاید وہ اللہ بھی نہ کر سکتا ہو اللہ کا کام اللہ ہی جانتا ہے وہ لقد مت کرنا فی الوی اور یقیناً ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں معائش اور ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے اس میں سامانی معیشت لیکن کلی ما تشکرون تم میں سے بہت کم شکر ادا کرتے ہیں حالانکہ اللہ کا ایک ایک نعمت جس کو یہ انسان استعمال کرتا ہے انمول ہے چاہے اس نعمت کا تعلق انسان کی وجود کے ساتھ ہو یا انسان کے خاندان کے ساتھ ہو یا انسان کے معاشرے کے ساتھ ہو انسان کے خارج کے ساتھ ہو ایک ایک نعمت اللہ کا انمول ہے اور وہ اس ایک نعمت کے ملنے پر جو اللہ نے مفت میں سو ادا کی ہے نہ اس پر بل آتا ہے نہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ بس پڑتا ہے ختم ہوتا ہے کہ نئے لگانے کی ضرورت پڑ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے یقیناً وہ کم ہے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صبرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الصاجبين آخردوارے سورہ آراف کے یہ دوسرا رکو اور یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر چھبیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دشمن اول کا تذکرہ فرمایا ہے یعنی شیطان کا کہ اس نے روز اول سے اس انسان کے ساتھ کیسے عداوت رکھی اور پھر اللہ کے حضور کڑے ہو کر نافرمان قرار پائے جانے کے بعد اس نے کیسے بلند بانگ دعوی کیے اس انسان کو گمرہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں اس کی وضاحت فرمائی تاکہ انسان اپنے اس ازلی دشمن اور اس دشمن کے خوفناک ہتھکنڈوں اور اس کے گمرہ کرنے والے جو اسباب ہے خواہشات ہے اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو چکنہ رکھیں اس سے ہوشیار رہیں اور زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ کے حکموں کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ اپنے دشمن کی خواہش کو پورا نہ کریں یعنی شیطان کی مرضی کو جنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وہ القت خلق اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے سم پھر صورت ہی بنائی تمہاری سننا قلنا للملائکہ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدول آدم کے آدم کے سامنے سجدہ کروں فسجدو پر سبوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے لم یکم من الساجدین نا تا وہ سجدہ کرنے والوں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم کے بعد جب مقربترین فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے عظمت کے اظہار کے خاطر اور ان پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے غرض سے ان فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سیدھے کرنے کا حکم دیا تو وہاں ان موجود فرشتوں میں شیطان بھی شامل تھا جو کہ ناری مخلوق تھا فرشتے نوری مخلوق ہیں تو سبوں نے سیدھا کیا سوائے ابلیس کے اللہ تبارک و تعالی نے کالا فرمایا ما نہ کیا مانے تھا تجھ سے اللہ تصدہ یہ جی کہ تو نے سیدھا نہ کیا اس امر تک جب کہ میں نے حکم دیا تھا تجھے کالا شیطان کہنے لگا انا خیر ہوں میں اس سے بہتر ہوں خلف تنی نارم تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ خلفت ہوں منتین اور تو نے اس کو بنایا ہے مٹی سے تو یہ وہ دلیل ہے جو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں پیش کی محقطین نے وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کا ایک حکم اور اللہ کے ایک مرضی وختی طور پہ اگر انسان کے ذہن میں سمجھ میں نہ آئے تو اس کے مقابلے میں وہ اپنے عقلی دلل کے گوڑے نہ دوڑایا کرے کہ بے عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور اس کے مقابلے میں وہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر لیتا ہے تو یہ شیطانی طرز عمل ہے جب اللہ نے ان کو حضرت آدم کے سامنے سیدھا کرنے کا کہا تو شیطان نے عقلی دلائل کا سہارا لے کر اللہ کے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی کہ میں اس سے بہتر ہوں اور بہتری کی وجہ یہ ہے اعلیٰ اللہ نے فرمایا فافت منہا اتر یہاں سے یعنی نکل جائے یہاں سے فما يكون تو اس بات کی لائق نہیں را کرے یہاں فخرج انك من نکر جا یہاں سے بے شکل ہو جانے والوں میں سے میں ایک بات آ سکتی ہے اور وہ یہ کہ سجدہ تو ایک اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ سلاۃ کے سامنے سجدہ کیا گیا ہے یا اپنے معاشرے کے جو بڑے ہستیاں ہیں بزرگ ہستیاں ہیں یا قابل احترام ہستیاں ہیں کیا ان کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے احترام کو فرشتوں اور جنوں پہ ظاہر کرنے کی غرض سے اللہ نے ان کو خدا کرنے کا حکم دیا تھا تو اس بات کی وضاحت قرآن مجید کے کئی آیاتوں میں ہے کہ سجدہ اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے حضرت آدم علیہ السلام و کے پیدائش کے بعد حضرت آدم کو سجدہ کرنا یہ اللہ کا حکم تھا اور اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے چاہے وہ دنیا کے بادشاہ ہو یا مذہبی پیشوا ہو وہ کوئی بھی ہو سجدہ اللہ کا حق ہے اور یہ حق صرف اللہ ہی کے سامنے بجا لایا جاتا ہے اور اگر وہ کسی غیر کے سامنے جھکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو گویا وہ کسی اور کا حق مان کر اس کے اس کو دینے کی بے انصافی کا جسارت کرے گا جو کسی صورت میں جائز نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاد سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کے رہنے لینے والے لوگ اپنے بڑوں کے سامنے سیدے تعظیم بجا لاتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں تو آپ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سیدھے کیا جائے اس لیے کہ آپ تو رحمت اللہ عالمین ہیں سارے جہان کے لوگوں میں اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑے ہیں عظمتوں والے ہیں کہ کیا آپ کے سامنے سیدھے ہم بجا نہ لائیں حض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ بجا لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور یہ صرف ایک ہی اللہ کے سامنے بجا لایا جا سکتا ہے اللہ کے سوا نہ کسی پیغمبر کے لیے سیدھے کیا جا سکتا ہے نہ کسی اور بزرگ کے لیے نہ کسی اور انسان کے لیے سیدھے کیا جا سکتا ہے اس لیے عالم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا وہ اللہ کا حکم تھا اور اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سیوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے چاہے وہ سجدہ عبادت کی نیت سے ہو یا تعظیم کی نیت سے کالا شیطان کہنے لگا انظرنی ضرنی اللہوں میں کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا کالا اللہ نے فرما نہ من منظرین بشک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی جاتی ہے جب اس نے اللہ کی طرف سے محلت کی بات کو سنا تو کالا شیطان بولا فب آپس جیسا کہ تو نے مجھے گمرہ کر دیا ہوں میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے سروت قل مستقم کسی سیدھے راستے پر یعنی سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا سما لین پھر آؤں گا ان کے من بین جی ان کے آگے سے یعنی سامنے سے ومن اور پیچھے سے وان اور دائیں طرف سے وان شما اور بائیں طرف سے اللہ تجید و شاکرین اور تو ان میں سے اکثروں کو اپنا قدردان نہیں پائے گا یعنی ہر ممکن طریقے سے میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پہ چلنے سے روکنے کی کوشش کروں گا لفر و جمن اللہ نے فرمان نکل جائے یہاں سے مز اوما برے سے مردود ہو کر لمن کا من جو بھی پیروی کرے گا ان میں سے تیرا لن جہنمن آجمائم تو میں ضرور بردوں گا جہنم کو تم سبوں سے اب شیطان جب وہاں سے بالکل مایوس ہوا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے محتم ہوئے وَيَا آدم اور اے آدم رہو انتا تم بو جگل جنتا اور تیرے بیوی بھی جنت میں فکولا پھر کہو جنت میں سے جہاں سے چاہو و لاتا پر بہادا اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ظالمین پھر ہو جاؤ گے بے انصافی کا کام کرنے والوں میں سے ظلم یعنی جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو کر لے اس کو لوگ اعتبار سے ظلم کہا جاتا ہے یعنی جس کام سے میں نے منع کیا ہے اس کو اگر کرو گے تو پھر بے انصافی مرتخب کرو گے فوس و صلاحمت شیطانوں پھر بہ ان کو شیطان نے ڈھیو دی الحما تاکہ کھول دے ان پر ماور یا انحماس ماں ان, ان, ان کے جسم کے وہ حصے کہ جو پوشیدہ تھی ان دونوں سے شیطان نے چاہا کہ ان کے جسم کے چھپائے جانے والے حصوں کو ظاہر کر دیں دوسروں پر ظاہر کر دیں وکال اور شیطان کہنے لگا اب شیطان نے کس طریقے سے بہکایا کس طریقے سے ان کو ورگلایا اللہ نے یہاں پہ وہ حالاتی بین فرمائی وکال اور شیطان بولا مان ہاں کمار ابکما نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے لبنے انہاج ہی شجرت اس درخت سے اللہ انتقی کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے اور تو خالدین یہ ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے میں سے تو جاتے جاتے شیطان نے یہ بات کہی جنت سے نکلتے ہوئے کہ بھئی میں تو کیا اور اگر تم نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں کہ یا تو تم فرشتے ہو یا پھر اس درخت کے حل میں سے کالو تو پھر ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو شیطان کی گمراہ کرنے کا اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں پہ لگانے کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ برائی کو برائی کی صورت میں بندے کے سامنے نہیں رکھتا بلکہ اس برائی کے برائی کو خوبصورت بنا کر کے انسان کے سامنے رکھتا ہے اور انسان کو اس کام سے بڑی امیدیں وابستہ اس کا کرا لیتے ہیں اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام کروں گا تو بڑے فائدے میں رہوں گا لیکن جب اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کام کر لیتا ہے تو پھر بجائے فائدے کے نقصان ہی کی طرف جاتا ہے اس لیے کہ اللہ سے اس کا زیادہ خخواہ کوئی تا نہیں اس اللہ نے اگر اس کو اس کام کے کرنے سے منع کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے کرنے میں اس کا نقصان تھا وفاث میں اور شیطان ان دونوں کے سامنے قسم کا صحیح یہ کہ میں تمہارا خواہ ہوں میں سے فضل نہوما بےغر کر مائل کے ان دونوں کو فریب سے ان دونوں نے درخت کے پل کو بدت لہما سوا تو جن کو عام طور پر دوسروں کے سامنے کھولا نہیں جاتا اور پھر وہ لگے جوڑنے والے اپنے اوپر میں جنت, جنت, جنت کے درختوں کے پتوں کو اور پھر پکارا ان دونوں نے اور ربا اپنے رب کو ونا داہما اور پکارا ان کو کے رب حما ان دونوں کے کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت کے پل کرنے سے اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں سے عدو شیطان تمہارا وقالا اور وہ دونوں کہنے لگے ربنا اے رب ہمارے رب ظلم نہ الفسنا ہم نے اپنے نفس کے ساتھ بے انصافی کی ہم نے اپنے, اپنے اوپر ظلم کر دیا حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام نے جب درخت اس درخت کے پھل کائے اور وہ درخت مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ گندم کا ایک بوٹا تھا کہ اس کے دانا کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا بعض مفسرین نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ انگور کا ایک پودا تھا اور اس پودے کے پھل سے اللہ, کے اللہ نے منع کیا تھا بطور ازمائش اور امتحان کی جب حضرت آدم علیہ والسلام کو حد شیطان نے ورگلا دیا اور انہوں نے اس میں سے گا لیا تو جنت سے نکل گئے اب جب جنت سے نکل گئے اور اللہ کے اس حکم کے برخلاف کام کا انجام دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ بھائی اب پریشانی کو کیسے دور کیا جائے اور وہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کے معافی طلب کرے تو قالا دونوں بولے ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے ساتھ بے انصافی کی وہ علم توفرلنا اور اگر تو ہم کو نہ بخشیں وہ ترحم نہ اور ہم پہ رحم نہ تو ہم ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے تو اس بارے میں جو مختلف روایت آتے ہیں کہ حضرت عدم علیہ السلام نے کس طرح سے توبہ کی تو قرآن مجید کے عنایت میں یہ سراحت اور وضاحت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اللہ سے توب اور استفار کریں انہوں نے توب اور استغفار کر دیا انہی الفاظ کے ساتھ نے ربانہ سلم انفسنا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس طرح سے توبہ کرنے پر ان کے اس کوتاحی کو یا اس لفش کو معاف کر دیا اور شیطانی اثر کو اللہ نے ان پر سے زائد فرما دیا پہلا بھی تو اللہ نے فرمایا تم اترو تم ایک دوسروں کے لیے عدو دوبن دشمن ہوگی وہ فِي الْأَرْضِ اب بھی مستقر ہوں اور تمہارے لیے زمین میں ٹکانا ہے وہ متعاون اور کا سامان ہے الحین ایک وقت مقرر قال اللہ نے مزید فرمایا کہ ہاتھ ہیونہ اسی میں تم زندہ رہوگے وہ فی ہاتھموتھون اور اسی میں تم فوت بھی ہوگے اور ان اور اسی سے تمہیں اقدامات کے دن یعنی اب تمہارا مستقر اور تمہارا مستعودہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ صلاح والسلام کو دنیا میں ہی بھیجنا تھا لیکن شان سے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن شیطان نے اس بہترین انداز سے حضرت آدم علیہ صلاحت کے زمین پر اترنے کو پسند نہ کیا اور دشمنی حسب اور بغض کی بنیاد پر ایسے کام کرنے کے کرنے کی طرف مائل کیا کہ جس کی وجہ سے خلا کے معمول طریقے سے حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کو دنیا میں اتارا کیا اور ان کو پھر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا تو شیطان کے خفیہ تدابیر ایسے ہیں کہ جو بندوں کے ذہنوں میں ڈال کر بڑے خوبصورت طریقے سے بندوں کا اللہ کا نافرمان بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ برائیوں کو اور اللہ کے نافرمانیوں کو انسانوں کے فائدے کے طور پہ ان کے ذہنوں میں بطور خیالات کے ڈال دیتا ہے اور جب بندے اللہ کے ان نافرمانیوں کا احتکاب کر لیتے ہیں تو پھر گویا وہ نقصانات کے ایسے منشہار میں گر جاتے ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس سوائے طوفار اور, اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں رہتا اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان گناہ کا ارتقاب کر لیں شیطان کے کہنے اور وسوزے پر تو پھر اس کو فوری طور پر توبر استعفار کرنا چاہیے اور اگر وہ توبر استفار نہیں کرے گا تو پھر اس مجدہار کے اندر وہ گھومتا رہے گا اور نکلنے کا اس کو کوئی سگین نہیں مل سکے گا اللہ تبارک ہر مسلمان کو شیطان کے دھوکہ اور فریب اور فراڈ سے محفوظ رکھیں واخود باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سر اعراف کی یہ تسرکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد آدم سے مخاطب ہے یعنی عام انسانوں سے مخاطب ہے اور بالخصوص مسلمانوں سے اور گزشتہ رکو میں بیان ہونے والے ایک جملے کو اور ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور وہ ہے محزبانہ اور معززانہ لباس کا انسان کے لیے پہننا اور اس لباس کا اللہ کے نظر میں اس کے لیے پسندیدہ ہونا حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں جنتی لباس پہنایا جس سے اس کے جسم کے وہ پوشیدہ حصے پوشیدہ رہے کہ جن کا ظاہر کرنا ایک عقل اور فہم میں سلیم رکھنے والا انسان کسی دوسرے کے سامنے کھولنا یا عام حالت میں اس کو ظاہر کرنا وہ پسند نہیں کرتا لیکن شیطانی اثرات کی وجہ سے اور شیطانی دھوکی کی وجہ سے انسان اپنے وجود کے ان حصوں کو پھر ظاہر کرنا شروع کر لیتا ہے دوسروں کے سامنے اور انسان کی کرامت اور انسان کی شرافت اور عظمت اور جو معیار اللہ نے مقرر فرمایا ہے انسان شیطان کے اثرات اور خیالات کی وجہ سے عظمت و شرافت کے اس درجے سے عام حیوانات کے درجے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے شرمگاہوں کو ڈانڈنے کے لیے لباس اتارا یعنی لباس کے اسباب پیدا کیے تاکہ اس کے ذریعے تم متقیانہ اور مہذبانہ لباس اختیار کرو چنانچہ پوشاک ایسا پوشاک جس سے تمہارے جسم کے حصے پوشیدہ رہیں وہ کہ جس کو عام طور پہ دوسروں کے سامنے ظاہر کیا جانا پسند نہیں کیا جاتا وریشا اور کچھ راحتوں کی کپڑے وہ لباس تقویٰ خیر اور پرہیزگاری کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے یعنی انسان کو صرف اپنے ظاہری ڈینٹنگ پینٹنگ پر ہی توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ ظاہری طور پہ اپنے وجود کو بہتر طور پہ چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی بندے کو ایسا رویہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے حکموں کے بارے کہ جو متقیانہ پرہیزگارانہ ہو ذالک من آیات اللہ یہ نشانے اللہ کی قدرت کی لال لحمی اردا کروں تاکہ لوگ اس پہ غور کریں یا بنی آدم اے اولاد آدم لا نن کو مشانو کہیں تم کو جھوکی میں نہ ڈال دے شیطان کما خوب ابھی کو من الجنت جیسے کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے یونز ہوما کہ ہوما اترائے ان سے ان کے کپڑے لیوریا ہوما تاکہ دکھلائیں ان کو ان کے جسم کے وہ حصے کی جن کو عام حالت میں دوسروں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے ان نہ ہو یورا وہ دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کی قوم یعنی شیطان کی برادری میں نحیض اللہ ترانہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے انجال شیاتین اولیاح بے شک ہم نے بنایا ہے شیتانوں کو دوستین لائی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے باتوں پر ایمان نہیں رکھتے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی وجود کے بے شمار حصے ایسے ہیں کہ جو اس کو دوسروں کے سامنے عام حالت میں ظاہر نہیں کرنی چاہیے اور اس لباس اور اس جسم کے حصوں کو چھپانے کے ایک ایسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے کہ اس لباس کے پہننے کے بعد انسان کے جسم کے وہ حصے دوسروں پہ عام حالت میں ظاہر نہ ہوں لباس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پہننے سے انسان کے وجود کے وہ حصے پوشیدہ رہیں رہے اور بلاواسطہ دوسروں کے نظروں سے کہ جن کے چھپائے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ لباس ایسا ہو کہ جس سے پہلنے والا راحت محسوس کرے خود کو تنگی میں محسوس نہ کرے اور اس معاملے میں اس کو اللہ کے حکموں کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں کے نقالی کرتے کے وہ اضافہ الفا حشتم اور جب وہ لوگ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام آلو کہتے ہیں بجد نہ ابا ہم نے ان کاموں کو کرتے ہوئے اپنے ابا و اجداد کو پایا واللہ اللہ ہمارا نا بےحا اور اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے ایک ایسا طرز عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے سے بندہ خود بھی گناہ کا مرتکب قرار پائے اور اس کا وہ گناہ کا ارتکاب دوسروں کو بھی اللہ کے ناراضگی والے کاموں کی طرف مائل کرے چاہے وہ الفاظ کے ذریعے ایسے جملے ادا کریں کہ جس کے کی ادائیگی سے اللہ نے منع کیا اور پھر وہ جملے دوسروں کے کانوں میں پہنچے ان کے ذہنوں میں بھی اللہ کے حکموں کے خلاف وسو اٹھنا شروع ہو جائیں یا ایسے جسمانی اداؤں کے ذریعے وہ دوسروں کو اللہ کے نافرمانی اور ناراضگی والے کاموں کی طرف مائل کریں یا ایسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے یہ خود بھی اللہ کا نافرمان بن جائیں اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں بھی اللہ کے نا فرمانے کی طرف بہ لو تو اس کو فحشہ کہا جاتا ہے یا فحش کہا جاتا ہے ان اللہ لا اللہ کے برے کاموں کے کرنے کا حکم نہیں دیتا اتقولون مالا تعلمون کیوں نہ ہو تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں ہے یعنی اللہ نے کہا یہ حکم دیا ہے کہ تم ایسے کام کرو کہ جس کام کے کرنے کا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا تل کہہ دیجئے امر رب بالکش میرے رب نے حکم کر دیا ہے انصاف کا وہ عقیم وجوہ اور سیدھا رقو اپنے چہرے ہند کل مسجد ہر نماز کے وقت بدلوح مخلص علہ الدین اور پکارو اس کو خالص اس کے فرما بردار بن کر یعنی دعاؤں میں التجاؤں میں ضرورتوں میں خواہشوں میں خوشحالیوں میں بدحالیوں میں ہر حال میں ایک اللہ سے مدد مانگا کرو اور خالص اسی سے مدد مانگا کروں جما اکم تو جسے تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی وہی ذات تمہیں پیدا کرے گا تو جیسے انسان کے تخلیق میں کسی کو عمل دخل حاصل نہیں ہے اسی طریقے سے انسان کی بندگی میں بھی اللہ نے کسی کو اپنا شریک قرار نہیں دیا ہے اب اللہ فرماتا ہے فریق ہدا ایک فرقے کو اللہ نے ہدایت کی وہ فریقاً حق علیہ ودالتوں اور ایک فرقہ وہ ہے انسانوں کا کہ جن پر گمراہی پڑ چکی ہے مقت حضین اولیاء انہوں نے شیتانوں کو اپنا دوست بنا لیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وہ صدون اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یعنی جو لوگ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں اپنے اداؤں اپنے افعال اور اپنے اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے حکموں کے خلاف کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی یہی سمجھتے ہیں ان کا اپنے بارے میں یہی خیال ہے کہ ہم ہی سیدھے راستے پہ ہیں اور ان کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں گمراہ کون ہیں اور حدیت پہ کون یہ کسی کی ذاتی زاد, خیال اور ذاتی تصورات پہ اللہ نے اس چیز کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کے لیے اللہ نے معیار مقرر کیا ہے اور وہ معیار ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی طریقے کہ وہ اپنے اس ادا اپنے اعمال اور افعال کو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر پیش کریں جس کے اعمال اللہ کے حکموں کے بتائے اور اللہ کے رسول کے سمجھائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے وہی ہدایت یافتہ ہے محض کسی نے کسی کے اپنے آپ کو سب سے مہذب کہنا یا اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہدایتہ کہنے سے کوئی ہدایت ہفتہ نہیں بنتا یا بنی آدم ہے اولاد آدم خضو زینت تم لے لو اپنے زینت اپنے لباس اہند مسجد ہر نماز کے وقت یعنی نماز کے وقت خصوصی طور پہ بہتر لباس کہنا چاہیے اس لیے کہ نماز میں انسان بادشاہوں ہوں کے بادشاہ سے ہم کلام اور ملاقات ہوں کرنے جا رہا ہے ایک عام بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے بندکے سے اپنے لباس اور پوشاک کا احتیاط اختیار کے ساتھ اس کا جائزہ لیتا ہے تو جو انسان دن میں پانچ مرتبہ بادشاہوں کے بادشاہ کی ملاقات کے لیے اس کے بیٹک یعنی مسجد میں جاتا ہے تو اس کو اپنے لباس کا اور اپنے انداز کا کئی بار جائزہ لینا چاہیے قروع کا ہو وہ شروعی ہو غلط لیکن اشراف نہ کرو حب المصفین بے شک اللہ بے کرنے والوں اور جا خرچ کرنے والوں کو کرتا واخر دعوانا الحمدللہ الرحمن لعباده نہیں من الرزق آمنوا يوم میں سورہ آراف کے یہ چوتھا رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک وطالعہ نے پہلے آیاتوں کے اندر ان لوگوں کو تنقید فرمائی ہے جو عبادات میں غلو اور خود ایجاد تنگیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے اور اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت اور تاج سمجھتے ہیں جیسے مشرقین مکہ حج کے دنوں میں بوقت تواف لباس پہننے ہی جائز نہ سمجھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال اور اچھے غذاؤں سے پرہیز کرنے کو عبادت جانتے تھے ایسے لوگوں کو زجر اور سزنش کے انداز میں تبدیل کی گئی ہے کہ اللہ کی زینت یعنی عمدہ لباس جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے اور پاکیزہ غذائیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کو کس نے حرام کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرانا صرف اس ذات پاک کا حق ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے کسی دوسری کے اس میں مداخلت جائز نہیں ہے اس لیے وہ لوگ قابل احتاب اور عذاب ہے جو اللہ کے حلال کی ہوئی عمدہ پوشاک یا پاکیزہ اور لذیذ خوراک کو حرام سمجھے روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں نبوت کے مکہ کے جو لوگ تھے بالخصوص قریش انہوں نے طواف بیت اللہ کے لیے بھی کچھ اپنے طرف سے قاعدے مقرر کیے تھے اور وہ یہ کہ کوئی شخص اس لباس میں طواف نہیں کر سکے گا کہ جو لباس وہ عام حال میں استعمال کرتا ہو اگر وہ لباس رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لباس کو پہن کر کے طواف کریں کہ جو مجاور کعبہ کے ہو یا جو قریش کے لباس ہو کہ ان سے وہ آریتن لے لے مانگ کر کے لے لے ان میں طواف کر دیں اور پھر ان کو واپس کر دیں اور جن کے پاس قریش کا دیا ہوا لباس نہ ہو تو وہ اپنے لباس میں طواف نہیں کر سکتا پھر وہ بغیر کپڑوں کے طواف کر لیا کرے پھر انہوں نے خواتین کے لیے راتیں مقرر کی تھی طواف کے لیے مردوں کے لیے دن مقرر کیے تھے اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ سارے لوگوں کو قریش کپڑے مہیا کریں اور وہ لوگ اس کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اور عام کپڑوں میں عام لباس میں وہ لوگ توافیت اللہ کو حرام سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو لباس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے اس کو کس نے حرام قرار دیا ہے کل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ اللہتی. کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو اخرج رحبادی جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کیا ہے وہ تی بات اور صاف ستھرے کھانے کل کہہ دیجئے لذین امن و فلحیاتی دنیا یہ ان لوگوں کے واسطے ہے دنیا زندگی میں جو ایمان والے ہیں اور خالص عمل قیامہ اور قیامت کے دن صرف اور صرف انہیں کے لیے ہوگی نفصل آیا اسی طرح ہم مفصل سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی باتیں لقومی یادمن ان کے لیے جو سمجھتے ہیں قُلْ انما حرم بشک نے حرام کیا ہے الفوا حیشہ ما حیائی ماں منہا جو ان میں کھلی ہوئی ہے اماں بطنا اور جو جٹی ہوئی ہے والاسم اور گناہ کو ول بغیا اور نہق زید کو بےغیر حق بے انصافی کے ساتھ وہ انتشری قبل کہ تم شریک کرو اللہ کا ماں ایسوکو لمزر بیگی سلطانن جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کیونکہ ان کے عبادت کی جائے ان کو اللہ کے شریک سمجھا جائے ون تو کوال مالا تالمون اور اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا اپنے بندوں پر کہ وہ اللہ کے بارے ایسے بات کہ جو اللہ کو نہیں بتائی اور جو ان کو معلوم ہی ولبل امتن اجل اور ہر ایک جماعت کے لیے ہر ایک فرقے کے لیے ایک وعدہ ہے فیضا جا جل پھر جب آپ پہنچے گا ان کے وعدے کا وقت تو لاست اخرون سعدن نہ پیچھے رہ سکیں گے ایک گڑوی و لاست تقدم اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے یعنی جب وہ اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آئے گا تو پھر اس وقت مقررہ پر اللہ کا وہ فیصلہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور انسان اللہ کے اس فیصلے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے چاہے وہ فیصلہ کسی قوم کو عروج پہنچانے کا ہو یا کسی قوم کو سفید ہستی سے مٹانے کا یا بنی آدم اے اولاد آدم اما کیم رسول الم اگر آئے تمہارے پاس تمہارے ہی اندر بیچے ہوئے میرے رسول میں سے یا سوالیہ علیکم آیاتی جو جو ہے تم کو میرے باتیں فمان جس نے تقوی کر کی وہ اصلہ اور اپنے اعمال کو سنوارا فلا نہ لیکن بولا ہوں یہ تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر آخرت میں کوئی غم اللہ کا ضبب آیاتینا اور بولو جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلایا ہمارے باتوں کو جٹلایا وہ ہزا اور خود کو ہمارے احکامات سے بالا جانا اصحاب النار، یہ وہ آگ والے ہیں خفیہ خاردن جو اس میں سدا رہیں گے منفا اللہ کا ضبن اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ اور ضبط آیا یا پھر اللہ کے کو جٹلائے خدا ایک یہی لوگ ہے یہ نالحم کہ پہنچ جائے گا ان کو کا حصہ کتاب میں اور کتاب میں جو ان کا لکھا ہوا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی کرے گا اللہ اس کو انجام بد سے ہم کے نا فرمائے گا حتیہ اعزاز رسلنا یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یا توفعون ان کے جان لینے کو تو وہ کھو گئے ہم سے وہ شہید اللہ اور وہ قرار کر لیں گے اپنے اوپر اللہ ہم کانو کافری نہیں کہ وہ تھے یعنی جب کفار کے روحوں کو نکالنے کے لیے اللہ کے بیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو روح نکالتے ہوئے وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اے نماکن تم کدھر کیا ہوئے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے کہاں چلے گئے اس لیے کہ انسان عام حالت زندگی میں جس کو پکارتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں ذخیر سمجھتا ہے اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو جب وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ اب کوئی ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں باقی زندہ رکھ سکے لیکن اس وقت ظاہر بات ہے ان پر حقیقت کھل جائے گی اور ان کا وہ فرب ختم ہو جائے گا کہ جو انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنا رکھا تھا کالا کہا جائے گا ان سے خود فی امم یہ داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ خب خلط میں قبل جننے والے انص جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں جنوں اور آدمیوں میں سے جو زخ کے اندر کلو دخلت امتن جب بھی داخل ہوگی ایک گروہ لانت اختاحت و لانت کرے گی دوسری بار خطہ عزت دار فيها یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں جمیان سارے قلت اخرا ہوں تو کہیں گے ان کے پچھڑے پیروں کو ربنا اے اے ہمارے رب یہی ہے وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے من النار سو ان کو دے دے دگن عزاب اگ کا اللہ فرمائے گا تم میں ہر ایک کو دگن عزاب ہے چاہے وہ بعد میں گمراہ ہوئے ہوں یا بعد والوں کے بنسپت پہلے گمراہ ہوئے ہوں ان دونوں کے لیے دگنا ہی عذاب ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے آنکھ کے بند کر کے گمراہوں کی پیروی کی اور دوسرے اس بات پر کہ انہوں نے عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کے کی تقزیب کی ولیکن اللہ تعلمون لیکن تم جانتے نہیں ہو وقالت اولاہم لأخراہم اور کہیں گے ان کی پہلے کچھلوں کو فما کانا لکم علینا من فضل فس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر کچھ بڑھائی فزوق العذاب وما کنتم تقزیبون اب چکو عذاب بسبب اپنے کے یعنی جو کچھ تم نے کیا ہے تو اب تمہیں اپنے ہی اس کی سزا ملے گی جزا ملے گی بدلہ ملے گا اور اس معاملے میں تم کو ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کہ ہمیں تو ہمارے کیے کے سزا ملے اور تم اپنے کیے کی سزا سے بچ سکو کہ ایسا نہیں ہوگا یہ جہنمی جو پہلے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے وہ پچھلوں کو کہیں گے جب پچھلے اللہ کی حضور کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو ان پہلے لوگوں نے گمراہ کیا تھا انہوں نے گمراہی کے راستے پہلے سے بنائے اور پھر ہم ان کے بنائے ہوئے راستوں پہ چل کر رہے تو اللہ ان کو دوگنا آزاد دے دیں تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کو ہی اپنے آمال بد کا سامنا کرنا پڑے گا چاہے وہ پچھلے ہو یا اگلے ہو اس لیے کہ اللہ کے نا تو نافرمانی ہے چاہے وہ گزشتہ لوگ کریں یا اس وقت کے لوگ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 یہ رکو ہے اور یہ رو آیت نمبر چالیس سے لے کر آیت نمبر اڑتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رقو میں ان لوگوں کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا اور خود کو اللہ کے حکم پر عمل पेरा ہونے سے بالا تر سمجھتے ہوئے ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا تو ایسے متکبرین کے اعمال کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے یعنی اگر ایسے متکبرین کچھ نئے کام کر بھی لیں تو ان کو شخص قبولیت حاصل نہیں ہوتا اور قیامت کے دن بھی ان لوگوں کو ان کے نیکیوں کا بدلہ نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب و برداری بڑائی اور تکبر یہ تو میرے عزت ہے میرے چادر ہے اور جو مجھ سے میرے عزت اور میرے چادر کو چیننا چاہے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا اسی طرح سے احادیث میں آتا ہے کہ جب ایسوں کے روح کو فرشتے نکال لیتے ہیں اور ان کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کی روحوں کو جین میں پھیل دو اور ان کے مقابلے میں جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے روحوں کو جب فرشتے نکالتے ہیں تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بڑے رسمتوں اور بلندیوں پہ لے جا کر فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور پھر ان کو بڑے آرام اور راحت کے ساتھ لی میں رکھ دیا جاتا ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ شاء آگے آئے گا اللہ کا ارشاد ہے ان بے, بے شک جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلایا وسط برو انہا اور خود کو ان کے مقابلے میں بالا سمجھا لات خلم ایسوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اب و آسمانوں کے دروازے و وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں حت یہاں تک یل کہ داخل ہو جائے اونٹ فی ملخیات سوئی کے ناکے میں تو یہ ایک ناممکن مثال اللہ تبارک وطارہ نے دی ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے اللہ کے احکاماتوں کو جٹلانے والوں اور اللہ کے حکموں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنے والوں کا جنت میں داخل بھی ایسے ہی ناممکن ہے جس طرح کہ اونٹ کا سوئی کے ناقے میں داخل ہونا چلیے مجرمین اور ایسے ہی ہم بدل رہتے ہیں گناگاروں کو اب ان کی حالت کیا ہوگی لہم من جہنم میں ان کے لیے دوزخ کا بچونا ہے اور من فوق اہم اور اوپر کا اوڑنا بھی یعنی ان کا اوڑھنا اور بچونا دونوں عذاب جہنم کے آگ ہوں گے غزہ اور ہم یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں کو. اب انہی انسانوں کے مقابلے میں آمنوا وہ لوگ جو ہی مان لے آئے آمال کی نفسًا إلا وصحا. ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کے عطا کے موافق تو ایک مسلمان اگر اللہ کے تمام حکم پر ایمان رکھتا ہے لیکن کچھ حکموں پر وہ اپنے کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے جو حقیقی مجبوری ہو اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا تو قیامت کے دن اللہ اس سے اس کے حساب و کتاب نہیں لے گا بالکل اسی طرح جس طرح کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین حکم ہے لیکن ایک شخص اگر مالی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ حج کو جا سکے یا راستہ خطرات سے بھرپور ہے یا وہ خاتون ایسی ہے کہ اس کے ساتھ راستے کا محرم رشتے دار موجود نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ ان سے اس فریضے کے آتمی ادائیگی کے متعلق پوچھ گچھ نہیں فرمائے گا ایسا پوچھ گچھ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ جائے بولا ایک اصحاب الجنہ وہی ہے جنت میں رہنے والے ہوں فی خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم نکال رہیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں خفنیاں ہیں اور ان کو داخل کریں گے ایسے جگہ تجریم انتخت ہم الانحار جس کے نیچے نہر بیرائی ہوگی اور جنب میں داخل ہوتے ہوئے وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا ہے وما کننا لنہت لولا ان حضان الله اور ہم ناتے رہ پانے والے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا حق بے شک لائے ہمارے رب کے سچے پیغام کو ونود اور آواز ان کو دی جائے گی انتل کمل جنت اور یہ, یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث ہوئے بے ما کن تم اس وجہ سے کہ جو کچھ تم نے اعمال کیے تو انسان کے اعمال ہی انسان کے لیے جنت بھی بنتے ہیں اور انسان کے اعمال ہی انسان کے لیے جہنم بھی بنتے ہیں دنیا میں جن دو مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے رنجش رہی ہوگی تو ایسے نیک مسلمان اپنے نیک اعمال کے بدولت جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر جنت میں جانے کے بعد آپس میں ان کے لیے دلوں میں رنجش باقی نہیں رہنے دی جائے گی بلکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ان کے دلوں سے رنجش ختم کر دی جائے صحابہ صحابۂ کرام کے درمیان بھی کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی منافقین کی طرف سے پیدا کر دی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپس میں لڑے گی لیکن ان کے وہ لڑائیاں اور وہ جھگڑے اور وہ مخاتلے اپنے ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر ایک یہ خیال تھا اپنے بارے میں کہ میرا خیال اللہ کے حکموں کے ترویج کے زیادہ قریب تر ہے جیسے کہ حضرت علی اور حضرت عمیر اللہ تعالی لیکن یہی دونوں حضرات فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ آل فرماتے ہیں کہ گویا یہ آیات میرے اور میرے بھائی حضرت علی کے بارے میں نظر ہوئی کہ ہمارے دنوں میں دوسروں کے لیے جو رنجشی پیدا ہوئی تھی جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمارے دلوں سے تمام ضرورتوں کو ختم فرمائے گا اور یہی حال ہر, ہر مسلمان کی ہوئی ونادا أصحاب ہیں اور پکاریں گے جنت والے اصحاب نارے دو زخوالوں کو وجدنا ما وعدنا ربنا حقا کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا فہل وجد تم ما وا رب گم حقہ سو تم نے پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا کالو وہ کہیں گے نام ہاں بہن پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان میں یعنی ان دونوں فریقوں کے گفتگو کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا اللہ کہ اللہ کے لنت ہے ان ظالموں پر لوگ بھی معنی ہے اعلان اور اس کے اصطلاحی اور شرع معنی ہے کہ مخصوص عبادت کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ اعلان کرنا تو مخصوص عبادت عمرات نماز پانچ وقت کی ہے اور اسی طریقے سے نماز جمعہ ہے کہ ان کے لیے ازان دی جاتی ہے اور مخصوص الفاظ کے ساتھ کہ جو الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے اور پھر صحابہ کرام نے انہی الفاظ کے ذریعے لوگوں کو اذان دے کر کے نمازوں کے لیے بلایا ہے تو وہی اصل ہے اس میں کوئی کمی اور بیشی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آزان آزان نہیں کرائے گا اگر وہ شخص اس کمی یا بیشی کو آزان کا حصہ سمجھتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے تو یقیناً وہ بےدعت کا مرتب ہوتا ہے اس لیے کہ آزان کا معنی ہے مخصوص عبادات کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص عبادات سے نماز مراد ہے اس जो جو لوگ جو لوگ بارشوں کو روکنے کے لیے آزانے دیتے ہیں گھروں سے بلاؤں کو بگانے کے لیے اذانے دیتے ہیں بعض لوگ جا کر کے قبرستانوں میں آزانے دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ آزان کا منع مخصوص اعلان جو مخصوص عبادت کے لیے کی جاتی ہے اور وہ مخصوص عبادت نماز ہے اللہی اللہ وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے ڈومتے تھے اللہ کے راستے میں اور وہ روک جو آخرت کا کافرون انکار کرنے والے تھے و اور دونوں فریقوں کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی اور آراف کے اوپر کلب سی ماہوم کچھ مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کے نشانی سے یعنی جنت کی طرف جانے والوں کو بھی ان کے مخصوص علامات سے آرام پہ بیٹھنے والے لوگ پہچان سکیں گے اور جہنم کے طرف جانے والوں کو بھی وہ ان کے مخصوص علامات سے پہچان سکیں گے کہ جنتیوں کے چہرے تو خوش جو وجہ سے دمک رہے ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے ان پہ اللہ کے ناراضگی اور غزب برس رہا ہوگا تو یہ لوگ ان کو دیکھا ونادل جنت اور یہ آراف والے پکاریں گے جنت والوں کو یعنی بیٹھنے والے لوگ اب تک داخل نہیں ہو چکے ہوئے ہوں گے لیکن یہ جنت میں داخل ہونے کے امیدوار ہوں گے امید رکھتے ہوں گے سورہ آراف کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ آراف کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کے اچائیاں اور برائیاں برابر ہوگی ان کو اللہ آراف کے اوپر رکھے گا تو اسی نسبت سے اس نام بھی آراف رکھیں گے اور جب پھیریں گے اپنی نگاہ اصحاب اور دو والوں کی طرف تو قالو کہ مال قوم ظالمین ان ظالم قوموں کے ساتھ ہمیں شامل نہ فرمانا اور کہ جب جنتوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سز و کرم سے ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا جھمر پارے سراف کے یہ چٹر رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر اڑتالیس سے لے کر آیت نمبر چون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں تسکر آتا کہ آراف سے بیٹھنے والے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے جب جنت کی طرف ہو جا رہے ہوں گے اور جہنمیوں سے بھی باتیں کریں گے تو جو گفتگو ان کی جہنمیوں سے ہوگی یہ آراف والے ان سے جو گفتگو کریں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اس گفتگو کو قرآن مجید میں اب سے محفوظ فرما دیا ہے اس لیے کہ اللہ کا علم،, علم کامل ہے اس اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کون کس سے کیا بات کرے گا اللہ نے وہ بات آج قرآن میں محفوظ کر دی ہے اصحاب دافیں اور پکاریں گے آراف والے رجالم کچھ مردوں کو یا رفونا ہوں جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کے مخصوص نشانات سے فالو کہیں گے ماں اغما انکم جم نہ کام آئی تمہاری تمہاری جماعت تم اور تم دستک بدوم اور نہ وہ کہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے کہ دنیا میں جو تم لوگوں کو اپنے جھتے اور اپنی جماعت اور اپنے پارٹی پہ فخر تھا کہ یہ ہر مشکل میں ہمارا کام آئے گا اور ہمارے کامیابی کے لیے تو یہی کافی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب آراف ایسے لوگوں کو جہنم کے طرف جاتے ہوئے جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بے تمہارا وہ جھتا اور تمہاری وہ بڑائی تمہارے کام نہ سکی ہاں تم اب یہ وہی ہے کہ تم قسمیں میں کیا کرتے تھے کہ نہیں پہنچے گی ان تک اللہ کے رحمت اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جنت چلے جاؤ جنت میں علیکم کے نہ تم پہ ڈر ہوں گے تو دنیا میں اللہ کے نافرمان اللہ کے فرمان برداروں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں اور جو رکھتے تھے کہ بھئی یہ لوگ بدقسمت دنیا میں مارے مارے کر رہے ہیں جس طرح دنیا کی خوشحالی ہمارے پاس ہے ایسے ہی آخرت کی خوشحالی بھی ہمارے پاس رہے گی اور جس طرح یہ دنیا میں بدحال یا آخرت میں بھی بدحال رہیں گے تو اسحاب عارف جہن نے کہیں گے کہ بھئی یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں تم بڑھ چڑھ کر قسم کیا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی لیکن انہوں نے دنیاوی زندگی میں خود کو اللہ کے حکم کا پابند رکھا اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ جنگت میں چلے جاؤ ونا دا بن نارے اور پکاریں گے دوزخ والے اصحاب الجنت جنت والوں کو بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی اور اس میں سے جو تم کو اللہ نے یعنی جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ بھی ہمیں یہ چیز دے دے اور جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں ممنوع قرار دی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ایک مومن اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے اور وہ یہ ہے ہے ہے کہ کہ بھئی جہنم کا جو تپش جیسے صحیح میں آتا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور تک پہلا ہوا ہوگا تو اتنے تپش والے آلاتے میں جنتی جہنمیوں سے یا جہنمی جنتیوں سے کیسے بات کر سکیں گے لیکن اب یہ سوال کوئی سوال نہیں رہا اس لیے کہ اب لوگ ایک دنیا کے ایک کونے میں ہوتا ہے دوسرا دنیا کی دوسری کونے میں ہوتا ہے اور درمیان میں بے شمار سمندری ہوتی ہے بے شمار جگہوں پہ آگ لگا ہوتا ہے بے شمار پہاڑیاں اور جھاڑیاں ہوتی ہیں لیکن یہاں دنیا کے کونے میں بیٹھنے والا شخص دنیا کے دوسری کونے میں بیٹھنے والے شخص کے ساتھ موبائل کے ذریعے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو براہ راست دیکھ بھی سکتا ہے تو جب انسان کی ترقی کا یہ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی رکاوٹ رکاوٹ ہی نہیں ہے اب یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت کی نعمتوں کو حرام کرار دی اللہ دین اتحضہ جنہوں نے بنایا رکھا تھا اپنے دین کو یا اللہ کے احکامات کو کھیل اور تماشے کی طرح کہ جب چاہ اللہ کے حکموں پر عمل پہ رحیف کر کے جب چاہ اللہ کے حکموں سے انہوں نے ہاتھوں کو کیچ لی اور اللہ کے حکم کا مزہ کرانا شروع کیا وہ غرت ہو ملحیات دنیا اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ان کی دنیاوی زندگی نے تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم ہمیشہ دنیا میں خوشحال رہیں گے یا دنیا کی خوشحالی سدا ہمارے پاس رہے گی تو نہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے نہ دنیا ہمیشہ کے لیے انسانوں کے پاس رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فل یومن سا کمان قو یوم خاضہ سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جسے بلا دیا تھا ہمارے اس دن کی ملاقات کو یعنی جس طرح انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا تھا اور بالکل انہوں نے اس بات کو بھلا دیا تھا ایسے ہی ہم آج ان کو بلا دیتے ہیں اور یہ جہنم میں مارے مارے پیتے رہے وہ ہمارا کانوب آیات نئے اور اس وجہ سے کہ یہ ہمارے آیاتوں کا انکار کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے, کتاب جس کو بیان کیا ہے ہم نے اپنی خبرداری سے راہ کرنے را کا سامان ہے ورحمتن اور وہ باعث رحمت ہے ان کے لیے اگر یہ اس پہ عمل کریں لقوم قومی اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہو خلی انہ کیا اب یہ اس کے منتظر ہے اللہ کہ ان کے پاس جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حقائق بیان فرمائے ہیں ان, کی حقیقت خود ان کے حقیقت تو کیا پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی کے احکامات کے اوپر ایمان لائیں گے جیسے قرآن نے بیان کر دیا کہ بے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو کیا یہ زندہ ہونے کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کے کلام پر ایمان رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی کا اشیاء ہے یوم کی تعزی جس دن ظاہر ہو جائے گا اللہ کے بیان کیے ہوئے مضمونوں کی کے حقیقت یا تعبیر تو یقو الزین کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بوجھ رہے تھے من قبل اس سے پہلے نا بلحق ہمارے پاس ہمارے رب کا بیجا ہوا سچی بات لے کے آیا فنشفا اب سو کوئی ہے جو ہمارے سفارش کرے فیش باولنا کہ وہ ہمارا سفارشی سفارش ہی بنے اور ہمیں واپس پھر دیے جائے فنا عمل پر ہم عمل کریں گے غیر اللہ خلاف اس کے کن نانا جو ہم دنیا میں پہلے کرتے رہے یعنی اب جہنمی جب حقیقت کو منکشر ہوتا ہوا اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے تو اب کہیں گے کہ بھائی اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا کیا کوئی سفارشی ہمارا ہے کہ جو ہماری سفارش کرے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچانے یا پھر وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دیں جو ہم پہلے برائیاں کیا کرتے تھے اب ہم ان کے برخلاف یعنی اچھائیاں کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس تمنا آرزو یا سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اس لیے کہ لا حاصل آرزو اور تمنا ہے یہ کہ قیامت جب برپا ہوگی تو پھر قیامت میں جمع کیے جانے والے لوگوں کا دوبارہ دنیا میں بھیجنا ممکن نہیں ہے اللہ فرماتا ہے قد خسروا انفسهم بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو وظل ما یفترون اور ان سے جن کو وہ اختراع کیا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے یعنی اپنے خیالات کے مطابق جن کو ان لوگوں نے اپنا سفارشی بنا رکھا تھا دنیا کے اندر کیونکہ یہ ہمیں قیامت کے دن کے مشکلات سے بچائیں گے اگر قیامت ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ سفارشی طے ہی نہیں اللہ کے ہاں سفارش انسان کا اگر کوئی چیز کرے گا تو وہ انسان کے امان ہے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کا رسول کرے گا تو نہ انہوں نے رسول کی اطاعت کی اور نہ رسول کے اطاعت میں ان لوگوں نے نیک کی لہذا ان کو کوئی سفارش وہاں پہ نہیں ان کی قبول کی جائے گی اور نہ کوئی اس سفارش ان کو مل سکے گا الحمد للہ بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبه حسيسا والحمس والقمر والنجوم مسخراتهم بأمره ألا له الخلق والأمر؟ اللہ رب بارے آراف کے یہ ساتواں رو آیت نمبر چون سے لے کر آیت نمبر انسٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و بتایا کہ کچھ احکامات اللہ نے بیان فرمائے اور کچھ دلائل بھی اس رقوق کے پہلے آیات میں آسمان اور زمین اور سیارات اور نجوم کے پیدا کرنے اور ایک خاص نظام محکم کے تابع اپنے اپنے کام میں لگے رہنے کا ذکر اور اس ضمن میں اللہ تبارک و وطادہ کے قدرت کاملہ کا بیان کر کے عہد عقل انسان کو اس بات کے دعوت یہ فکر دی گئی ہے کہ جو ذات اس اوزیم الشان عالم کو آدم سے وجود میں لانے اور حکیمان نظام کے ساتھ چلانے کے قادر ہے اس کے کی لیے کیا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو معدوم کر کے یعنی ختم کر کے قیامت کے دن دوبارہ پیدا فرمائیں اس لیے قیامت کا انکار چھوڑ کر صرف اسی ذات کو اپنا رب سمجھے اسی سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرتے ہوئے اسی کی بندگی کریں مخلوق پرستی کے دلزل سے نکلیں اور حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں کے مقدار میں پیدا فرمایا ہے نہ اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ خلقت سماوا کیول عربا جس نے پیدا کی ہیں آسمان اور زمینوں کو ایامین چھ دنوں کے مقدار میں اس لیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے تھے اس وقت تو دن اور رات کا تصور نہیں تھا اس لیے کہ دن اور رات کا تصور تو زمین اور آسمان کے تخلیق کے بعد وجود میں آیا ہے لیکن اللہ کا علم ہی کامل ہے اللہ تبارک و وطال کو معلوم تھا کہ جب میں زمین اور آسمان کو پیدا کروں گا تو پھر اس کے بعد جو دن اور رات مقرر کروں گا تو اس دن اور رات کے حساب سے میرے اس تخلیق کے دورانیے پر کتنا دن رات صرف ہو چکا ہوگا تو اللہ تبارک و وطالعہ نے زمین اور آسمان کے تخلیق سے پہلے بتا دیا کہ میں نے زمین اور آسمان کو چھ دنوں کے مقدار میں بنایا لیکن ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات تو قادر مطلق ہے وہ تو ایک ہی حکم دے اور اگلے لمحے وہ ساری چیزیں وجود میں آئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو چھ دنوں میں کیوں پیدا فرمایا مفسرین نے اس کے بے شمار جوابات دی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تعلیم انسانیت کے لیے کیونکہ یہ دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا تو دنیا یہ بنانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے کہ دنیا کے بنانے کے طرح جو اللہ نے طریقہ اختیار فرمایا اور وہ ہے ہر چیز کو ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ بنانا تو اس میں بندوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر کام کو سوچ سمجھ اور طریقے سلیقے سے کریں ایک دم سوچنے کے ساتھ ہی نہ کیا کریں بلکہ سوچنے کے بعد اس پر اگر کچھ لمحات یا کچھ دن رات اور ہفتے صرف ہوتے ہیں تو بے شک صرف کر دی جائیں لیکن ان چیزوں کو بڑے طریقے اور سلیقے سے بنایا جائیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں اپنے بندوں کو دعوت فکر دی ہے کہ دیکھو آسمان کی طرف نظر اٹھا کہ ہل ترا من فطور کیا اللہ کے اس کائنات میں تمہیں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے یا کوئی نقص پھر اس نے برار پکڑا شروش نہارا وہ اڑاتا ہے رات پر دن کو یہ طلبو حسین دوڑتا ہوا یعنی بہت جلدی سے وہ رات کے پیچھے دن آ جاتا ہے اور بڑے غیر مخصوص طریقے سے رات کے وہ تاریخی دن کی روشنی سے ختم ہو جاتی ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے سورج اور چاند و نجوم اور تارے جو تابے دار ہے اس کے حکم کے اللہ سنو لہول کو اسی کا کام ہے پیدا کرنا ول امروں اور حکم فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں تخلیق کی جو صفت ہے یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے دنیا میں سارے انسان مل کر ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے کہ جس میں انہوں نے ایک مٹیریل اللہ کے پیدا کی ہوئی چیزوں سے نہیں لے کر کے استعمال کی ہو بلکہ وہ خالص ان کا ایجاب ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ جی میں اس کا خالق ہوں انسان جتنے بھی ترقی کرتے ہیں انسانوں کے ترقی کے سارے مناظر ان حدود کے اندر ہیں جو اللہ تبارک و نے پیدا فرمائے ہیں کہ اللہ کے پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے دی ہوئی عقل سے بروکار لاتے ہیں سلیقے کے ساتھ اور اس کے ایک تصور اور ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے اس پر اپنے کمال کا اظہار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو سارے جہانوں کا پانے والا ہے ربکم اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادب بتایا ہے دعا کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے تو ہم اس کو زور زور سے پکاریں اور اگر وہ قریب سے ہمارے دعاؤں کو اور ان کو سنتا ہے تو پھر ہم اس کو آہستہ پکاریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا کہ تم ایک ایسے رب کی بندگی کرنے والے ہو کہ جو رب نہ بہرا ہے اور نہ گونگا ہے بلکہ وہ قریب سمیع اور علیم ہے لہذا اس کو آہستہ اور خوشبو اور خزو کے ساتھ پکارا کرو اس سے دعائیں مانگا کرو سلحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعر ہے کہ ادرو ربکم کو پکارو اپنے رب کو تغر گڑ کر وہ خوش رطن اور چپکے چپکے تاکہ ریان نہ ہو اس میں انہو لا يحب بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو ولا اور خرابی نہ پیدا کرو زمین میں بعد اصلاح اس کے اصلاح کے بعد یعنی زمین میں جو فرمانبردار رہتے ہیں ان کے اندر ایسے خوب ڈالنے کی کوشش مت کرو کہ جس کی وجہ سے ان کی وہ صالح معاشرہ فسادہ معاشرہ بن جائے ودعوہو اور پکارو اس کو خوفاً اس سے ہوئے وطمعاً اور اس سے توقع رکھتے ہوئے ان الله ان رحمت الله قریب من المفسدین اللہ کے رحمت نزدیک ہے نئے کام کرنے والوں کے بندہ نئے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قریب بائے گا وہ وبی اور اللہ ذات ہے یو رسیل جو چلاتا ہے ہواؤں کو بشرم خوشخبی لانے کے لیے بین یاد رحمتی ہی بارش سے پہلے کہ اس سے کاشتکاروں کو اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی بارش ہونے والی ہے تاکہ اگر مسافر برسر راہ ہے اور ان کے پاس سامان تجارت ہے تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ بھئی بارش ہونے والی ہے لہذا اپنے آپ کو ٹھکانے پر محفوظ ٹھکانے پہ پہنچا دے یا اسی طریقے سے کاشکار اپنے چیزوں کی حفاظت کرے پالن یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹا لاتی ہے بھاری بادلوں کو سک نہ ہو لے ہم اس بادل کو ایک مردہ شہر کی طرف ہٹا دیتے ہیں الماء پھر ہم نادر کرتے ہیں اس بستی سے پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بادل سے پانی بسا دیتا ہے اور اس پانی کے ذریعے اس بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زندگی عطا فرما دیتا ہے اور چند دن پہلے جو زمین چھٹر میدان کے تصور صورت پیش کر رہا ہوتا ہے جن دنوں کے بعد بارش ہو چکنے کے بعد وہی زمین سبز حیرانی بن جاتی ہے مخرج المحتا اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو لال رقم تضا تاکہ تم ان باتوں پہ غور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی زندہ نمونے ہے اور زندہ معجزات ہے جس کا مشاہدہ ہر صاحب عقل انسان ہر علاقے میں کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نالوں میں ندیوں میں سمندروں میں دریاؤں میں تو یعنی برپا کرتا ہے اور وہاں سے بخارات اٹھاتے ہیں ان بخارات کو پھر بادلوں وہاں ان کو محفوظ کر لیتے ہیں اپنے اندر اور پھر ان بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے دامنوں میں اور آسمانوں کی چین بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتا ہے فریز کر لیتا ہے اور جس علاقے میں ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑ نامہ بادلوں کے کچھ ٹکڑے کاٹ کر ہواؤں کو ان کے پیچھے لگا لیتا ہے اور وہ ان بادلوں کو ہنکاتے ہنکاتے وہاں لے جاتے ہیں اور وہیں پہ بارش ہو جاتی ہے تو اگر یہ بارش خود بخود ہونا ہوتی تو یہ بارش راستے میں ہی سارا کا سارا بادلوں سے نکل جاتا لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے تابے ہے وہ اللہ بالد الدیب ہو اور جو شہر پکیزہ ہے یہ خرجنا ربی اس کا سبز سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے وہ لذیح اور وہ بستی جو خراب ہے یا وہ زمین جو خراب ہے لا یرو جو اللہ نکدہ نہیں نکلتا اس سے مگر ناقص چیزیں مصرف الآتی ایسے ہی ہم پھیر پھیر کے بتلاتے ہیں اپنی باتیں کہ قومی یشکرون اس قوم کے لیے جو حق ماننے والے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں پہ جو مثال بھی ہے کہ اللہ کے رحمت سبوں کے لیے عام ہے پیغمبروں کی دعوت سبوں کے لیے عام ہے اور سبوں کے لیے اقسام ہے لیکن اس سے مستفید وہی ہوتا ہے فائدہ وہی ہو ہے کہ جس میں فائدہ اٹھانے کے صلاحیت اور استعداد ہو اور جس کے اندر طلب ہو بالکل اسی طرح کہ جس طرح بارش جاڑیوں پہ بھی برستا ہے پتھروں بھی برستا ہے زمین بھی برستا ہے لیکن سبزہ اسی جگہ سے نکلتا ہے کہ جہاں سے جس جگہ میں سبزہ اگانے کے صلاحیت اور استعداد ہو اور جس میں پانی کی قبول کرنے کی رقوت موجود ہو ورنہ پتھر کے پتھر ہی رہتا ہے چاہے اس پر کتنی ہی بارش کیوں نہ گزر جائے اور کتنے ہی پانی کو اس پر کیوں نہ بہا جائے تو غیر مسلموں کی یہی مثال ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے کتنی احکامات کیوں نہ جائیں وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے اس لیے کہ ان میں قبولیت کا جذبہ ہی نہیں ہے طلب کرنے کا اور وہ اپنے آپ کو کسی کا ضرورت مند نہیں سمجھتے اس لیے اللہ تبارک تعالی نے بھی ان سے بے پرواہی برتی ہے وہ ان الحمدللہ رب نبین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ألسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله فما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أعتني <تصفيق> باريس سورة عرافك أعتني باريس اور یہ رکو آیت نمبر انسٹھ سے لے کر آیت نمبر 65 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں ایک جلیل القدر اور عظیم شان پیغمبر حدن علیہ سلاۃ کا واقعہ ہے بر اختصار کے ساتھ اور اس کا پورا مفصل ذکر انشاءاللہ شاء اللہ آگے سر میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں محبوض فرمائے ہیں تو ان تمام انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو ایک ہی نقطے پر جمع کرنے کے لیے اپنے تمام تر اللہ کے دی ہوئی صلاحیتوں کو بروکار لائیں اور وہ ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے در سے بچھڑ چکے ہیں ان کو ان کو پھر سے اللہ سے جوڑ دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بنا لیا جائے جو ان لوگوں نے اپنے خواہشات کے ہاتھوں اللہ کے ساتھ مجبور کمزور کر رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو بلا دیتے ہیں ہرن علیہ سلاد وسلام کو اللہ نے لمبی عمر تعافر کی اور ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے اپنے قوم میں تبدیل کی مفسرین نے وضاحت فرمائی کہ ساڑھے نو سو سال کے عرصے میں بمشکل بہتر یا تہتر بندے مسلمان ہوئے تھے ہرنو علیہ سلاد و سلام کامیاب رہے اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے رہے لیکن ناکام اور نامراد رہے وہ لوگ جنہوں نے دعوت پیغمبری سے فائدہ نہ اٹھایا اور انجام کار یہ ہوا کہ ان کے وجود ہی کو اللہ نے صفائے ہستی سے مٹایا اللہ کا شعل ہے لفت ارسل بے شک ہم نے دے جاتا ہرن علیہ السلام کو الى قومی ہی اس کے قوم کے طرف آگے کئی امبیا نام کا تذکرہ آئے گا اور ان پیغمبروں میں سے ہر ایک کے بحثت کے ساتھ ان کے قوم کا تذکرہ ہے کہ فلام پیغمبر کو اس کے قوم کے طرف بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک وطالعہ کے احشار ہے کہ کا اللہ کا سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے طرف خوشخبری اور ڈر سنانے والا بیچا ہے کہ آپ ان کے اچائیوں پر ان کی کامیابی کی خوشخبری سنا دیں اور ان کی برائیوں اور بدعمالی پر ان کو ان کے انجام بد سے ڈرا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ عالمگیر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت سے لے کر قیامت کے صبح تک کے لیے کے تمام انسانوں کے لیے ہے اور سارے لوگ اسے مخاطر ہے جبکہ گزشتہ ادوار میں اللہ تبارک و تعالی نے جس جس کے غمبر کو مبوض فرمایا تو وہ اپنے قوم کے لیے رہے چنانچہ اللہ کے احشاد ہے کہ ہم نے علیہ السلام کو علاقوں میں ہی ان کے قوم کے طرف فخر پس انہوں نے فرمایا یا قوم میرے قوم بندگی کرو اللہ کی مالک تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں انی اقاف علیکم آزاد عظیم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے, کے سرداروں نے کہ ان لنارا کفی غلال مبین ہم دیکھتے ہیں تجھ کو سلیح غلطی میں بجائے اس کے کہ عرم علیہ صلاحت و کی باتوں کو سنتے ان پہ غور کرتے کہ یہ کیا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کیا وہ حق ہے اور سچ ہے یا نہیں لیکن ہمیشہ سے یہی یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ حق اور سچ بولنے والے کے بھول پر اوپر درجی کے لوگ غور اور فکر کرنے کے بجائے فوری طور پہ اس کو نابود کرنے کے توگوں میں رہتے ہیں اور گزشتہ اقوام میں بھی یہی یہ کچھ ہوتا رہا حالانکہ انصاف اور عدل کا تقاضی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سنا جائے اور اگر وہ حق ہے وہ انصاف ہے تو پھر اس کو قبول کر لیا جائے تو نوح علیہ السلام کے وقت کی جو بڑے لوگ تھے سردار انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہ ہیں اس لیے کہ گمراہ اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ رائے یافتہ سمجھتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم لے بی ضو میں ہرگت بھیکا ہوا نہیں ہوں ولاکن میں رسول من رب العالمین لیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے پرورتگار کی طرف سے اور اس لیے بھیجا گیا ہوں اور رسالات ربی کہ میں پہنچاؤں تم تک اپنے رب کے پیغام کو وہ انصفم اور میں نصیب کرتا ہوں تم کو اس لیے کہ وہ من اللہ مالا تعالی میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے وہی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ انسان کی زندگی صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی زندگی انتہائی اہم ہے جس پر انسان کے نہ ختم ہونے والی زندگی کا دار ہے اگر یہی سے اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے بہتر اسباب جمع نہ کیے گئے تو پھر وہ نہ ختم ہونے والی زندگی دکھوں اور غموں سے سدا بھرپور رہے گی اور اگر یہی سے انسان نے اپنے آخرت کا فکر کیا تو دنیا کی یہ مختصر سے زندگی جو کہ ہر حال میں گزر ہی جائے گی لیکن یہ مختصر زندگی اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے اب آجب کیا تم کو تعجب ہوا انجا یہ کہ آیا تمہارے پاس ذکر من ربکم نسیح تمہارے رب کی طرف سے على رجول ایک مرد کے زبانے جو تم میں سے تم کو ڈرائے ولی اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تاکہ تم پہ رحم ہو اللہ تبارک وطالعہ کی سارے مخلوقات میں اللہ نے اشرف المخلوقات انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو انسانوں میں سے ہی محبوس فرمایا ہے یعنی وہ انسان ہی تھے ان کے خاندان تھے انہوں نے شادی کی ان کے بچے ہوئے وہ زخمی ہوئے بعض شہید ہوئے بعضوں نے اپنے ملکوں کو اللہ کے لیے جوڑا ہجرت کی اور وہ ان تمام ضروریات سے متصف رہے جو ضرورت ایک نارمل انسان کی ہوتی ہے لیکن وہ انسان وہ انسان تھے کہ ان کا تصور کرتے ہوئے عام انسان ذہن میں نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ ان کا اٹھنا ان کا, کا بیٹھنا ان کا بھولنا ان کا چلنا ان کا کہنا پینا پہننا سونا جاگنا اور ان کی خواہشیں وہی تھی جو اللہ تبارک وطالعہ نے چاہا اس لیے وہ لوگ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سب سے مقرب ترین لوگ تھے فقص ذبو انہوں نے جٹلایا ان کو ف ہو پھر ہم نے ان کو بچایا و لدینہ ماحول اور وہ لوگ ان کے ساتھ تھے سیفل پور کے میں کے اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلایا قومن امین بے شک ہی وہ ایک انبی قوم تھی کہ انہوں نے حقائق پہ غور نہ کیا اور باوجود بینا ہونے کے آنکھیں رکھنے کے گویا وہ نابینا کے نابینا ہی رہے انشاء اللہ اس کی تفریح آ گیا گا ہم کو اللہ نے حکم دیا کہ نوں اب ایک کشتی بنا دیں اور جب وافر مقدار میں آسمان سے بارش اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑیں تو آپ اپنے پیروکاروں کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں اس لیے کہ وہی بچ پائیں گے ہمارے مواخذی سے اور ہمارے فخر سے کہ جو آپ کے تابع فرمان رہیں گے اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں یا اس سمندری بیڑے بھری جہاز میں نہیں بیٹھیں گے تو وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے تو پھر وہ بج گئے جو ہم سلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ یہ طوفان چالیس دن تک مسلسل رہا اور جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے واخر دوانا ان الحمدللہ حدلاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون هذه قري سور الآيات اللي نورك هو اور نمبر 10 سے لے آیت نمبر تہتر تک،, تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس روم حرد علیہ حضر السلاۃ وسلام کے قوم قوم آج کا تذکرہ ہے. یہ ایک ایسی قوم تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جسمانی صلاحیت عطا فرمائی تھی اور یہ لوگ باوجود ان صلاحیتوں کے ملنے کے بجائے اللہ کے فرمامردار بننے کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور انہی کے بندگی میں رکھیں اور اپنے تمام تر توقعات اور امیدیں انہی سے وابستہ رکھی اور انہوں نے انہ سے بازوں کے لیے انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھائی یہ فلاں بیماریوں کو دور کرنے والا ہے یہ فلاں اگر اس کے سامنے سیدھا کر دیا جائے تو سفر پہ جانے کے بعد بندہ سفر میں محفوظ رہتا ہے تجارت میں کامیابی ہوتی ہے اور اس طرح سے انہوں نے مختلف بتوں کے لیے مختلف کچھ خاصیات مقرر کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرصود علیہ صلاحت کو اس قوم کی طرف محبوس فرمایا کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے اور اپنے مقرر کی ہوئے چیزوں کو اللہ بنا رکھا ہے یہ نہ خدا ہے اور نہ خدائی صفات سے متصف ہے بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے تمام تر امیدوں کو اور اپنے تمام تر طبقات کو ایک ذات سے وابستہ کریں جو ان کو خوشحالی عطا فرمانے والا ہے اور ان کو برکت عطا فرمانے والا ہے عاد ایک شخص کا نام ہے جنو علیہ صلاد والسلام کے پا نسل اور ان کے بیٹے سام کے اولاد میں سے ہو گزرے ہیں پھر اس شخص کے اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی پرانی مجید میں آد کے ساتھ کہیں لفظ آدی اولا اور کہیں ارم آزاد الحماد بھی آیا ہے جو انشاءاللہ ان شاء اللہ آخری میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم آد کو ارم بھی کہا جاتا ہے اور آز اولا کے مقابلے میں کوئی آدی ثانیہ بھی ہے اس کی تحقیق میں مفسرین اور مولخین کے مختلف اقوال ان تمام اقوال میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ آد کے دادا کا نام ارم ہے اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کے اولاد میں آد ہے یا آد اولا کہلاتا ہے اور دوسری بیٹے جیسو کا بیٹا سمود ہے یا آدمی کہلاتا ہے اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ آد اور سمود دونوں ارم کے دو شاہیں ہیں ایک شاہ کو آد اولا اور دوسری کو سمود یا آد بھی کہا جاتا ہے اور لفظ ارم آد اور سمود دونوں کے لیے مشترک بولا جاتا ہے اور باب و فصرین نے فرمایا ہے کہ قوم آگ پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ مذمہ گیا ہوا تھا وہ عذاب سے محفوظ رہا اس کو آتے اخرا کہا گیا ہے اور حضرف حضرت سلام ایک نبی ہو گزرے ہیں یہ دنوں علیہ سلاۃ وسلام کے پانچ نسل اور سام کے اولادمے سے ہیں قوم آگ اور حضرت علیہ سلاۃ و کا نسل نامہ چھوت پشت میں جا کر کے سام پر جمع ہو جاتا ہے اس لیے حود علیہ السلاۃ وسلام آج کے نسلی بھائی ہے اس لیے قرآن مجید میں یہاں اللہ نے ان کو اخام حودہ فرمایا ہے قوم عاد کے تیرہ خاندان تھے عمان سے لے کر حضرود اور یمن تک ان کی بستیاں تھی ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھی ہر قسم کے باغات تھے رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے بڑے عدآور اویر جسا آدمی تھے دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ زا حکم فرخل وسطن کیا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے تھے مگر ان کی کشفہمی نے انہیں نعمتوں کو ان کے لیے وبار جال بنا دیا اپنی قوت اور شوکت کے نشے میں بدمست ہو کر انہوں نے اخاهم اور بے ہم نے قوم کے کے طرف ان کے بھائی حضرت حد علیہ السلام کو جنہیں قومی بھائی کو انہوں نے فرمایا قوم اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو ما من منہ غیرو کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا افراد کیا تم اس کا تقوی تقویٰ کرو گے یعنی اس کا کہنا مانو گے من قومه بولے وہ سردار جو اس قوم میں کافر تھے یہ انہ دین بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں عقل نہیں ہے یعنی نازب اللہ آپ بے وقوف ہے وہ انزم القاض دین اور ہم تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں بیگمبر کے دعوت پر ان لوگوں نے اثنا مناسب رویے کا اظہار کیا لیکن اس کے جواب میں ہر حدیہ السلام نے خالہ فرمایا قوم قوم لے سب صفحات نہ تو میں بحقل ہوں رسول بلادمین لیکن میں بیجا ہوا ہوں پر و تگار عالم کی طرف اور اس لیے بیجا گیا ہوں اولی حکم رسالات ربی تاکہ پہنچاؤں تم تک اپنے رب کے پیغام کو وہ انا لقم نا امین اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق کہ مجھ پہ بھروسہ کیا جائے آمانت دار. آو عجب تم تم کیا کو تعجب ہوا انجا اکم ذکرم مردکم یہ کہ تمہارے پاس نسیا تمہارے رب کی طرف سے انا ایک مرد کے زبانیں جو تم ہی میں سے ہیں لیکن زیرحکم تاکہ تم کو ڈرائے یہاں بھی وہ گزشتہ رکو والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے ہی بنایا ہے وزگرور یاد کرو اس جعلکم خلفا من بعد قوم من بعد منذ جب کہ تم کو سردار کر دیا اور منذ کے بعد وزادکم في الخلق بسطا اور زیادہ کر دیا اس نے تمہارے بدن کا بنا یعنی افرادی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے اس نے تمہیں شان و شوکت عطا فرمائی فذكروا و یاد کرو اعلی الله اللہ, اللہ کے احسانات کو لعلکم تفلحون تاکہ تمہارا بھلا ہو آلو کہا انہوں نے اجیتنا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لین ابود ہی وہ تھا کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں وہ اور چھوڑ دیں ما کانا دو آبا وہ جن کی بندگیاں کیا کرتے تھے ہمارے آبا اجرا شا دینا بے جناب پس تو لیا ہم پر جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے ان کو من خالقین اگر دو سچوں سے ہے یعنی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اس طرح سے چیلنج کیا کہ جس آزاد سے تو ہمیں ڈراتا ہے اس عذاب کو ہم پہلے حالانکہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے پیغمبر کسی پر عذاب نہیں جاتا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قد تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب کا وہ اور اس عذاب کا یہی نتیجہ ہے اور اللہ کے ناراضگی کا یہی نتیجہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اس رویے کا اظہار کرتے ہوتے ہو تم مجھ سے ان ناموں پر جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ما نظر اللہ من سلطان نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل فن تضر انمنتظرین سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یعنی اب انجام کا انتظار کرو اب وہ وقت آ پہنچا تو فنجینا ہو پھر ہم نے بچایا ان کو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچایا اپنے پے ہمبر کو والذین الدین اور وہ جو ان کے ساتھی تھے سبل و کرم سے وہ قطعہ اور کاٹ ڈالا ہم نے دابر بے اس قوم کی جڑ کو جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلایا تھا وہ ہمارا کانین اور وہ جو مانتے نہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کر دیا کہ جس عذاب کی وجہ سے ان کے نسل بھی ختم ہو گئی تو گناہوں کا نتیجہ اور گناہ کا اثر یہ ہے کہ وہ اثر صرف گار کے ذات تک نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر اس کے خاندان تک پہنچتا ہے ان اللہ الرحمن آپ کے پار سر اور یہ دسواں رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر تہتر سے لے کر آیت نمبر پچاسی تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو کی ابتداء میں حضرت صالح علیہ و سلام کے قوم کا تذکرہ ہے اور اس رکو کے آخری حصے میں حدود علیہ و سلام کے قوم کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے یہ دونوں واقعات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ شاء آگے آئیں گے بطور تمثیل کے اللہ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو تمام انبیاء کرام نے اپنے وقت کے لوگوں کو ایک ہی بات کی دعوت دی اور سبوں کو ایک ہی نقطے پہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے محنت فرمائی اور وہ یہ کہ بندے جو اپنے خواہشات کے ہاتھوں یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سے دور نکل گئے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں ایک اللہ کو جب وہ مانیں گے تو پھر ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ اس ایک اللہ کی مانیں یعنی پہلے ایک اللہ کو مانیں اور پھر اس ایک اللہ کی مانیں اس ایک اللہ نے ان کو جو احکامات دی ہیں جن کا تعلق ان کے انشرادی زندگی کے ساتھ ہے یا ان کے اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے ان کے معاشی زندگی کے ساتھ ہے یا معاشرتی زندگی کے ساتھ ہیں ان تمام شعبوں میں وہ پھر اس ایک اللہ کی ہے تو جتنا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک انسان ایک اللہ کو مانے اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ وہ انسان ایک اللہ کی مانے تبو جا کر اللہ کے ہاں کامیابیوں سے اپنے نیک اعمال کے بدولت ہمکنار ہو سکے گا۔ چنانچہ جی اللہ کے ارشاد ہے وا الى سمود اخا صالحہ اور بھیجا ہم نے قوم سمود کے طرف ان کے بھائی یعنی قوم بی صالح علیہ السلام کو قال انہوں نے کہا یا قوم عبد الله امركم اللہ کی بندگی کرو ما لكم من اله غيره تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں قد جاءتكم بینه من ربکم یقیناً تم تک پہنچ چکی واضح دلیل میرے رب کے تر... تمہارے رب کی طرف سے اور وہ ہے حاضر ناقت لکم یہ اوننی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آیت نشانی سو اس کو چھوڑ دو تاکل کے یہ کھائے کہ ارب اللہ اللہ کے زمین میں ولا تمسوا اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بسو ان بری نیت سے علیم تمہیں درناک عذاب آپک لے گا حضرت نظرت صالحل سلاد و سلام نے اپنے قوم کے سامنے اللہ کے فرامین رکھے تو انہوں نے اپنی مرضی کا ایک معجزہ طلب کیا اور وہ یہ کہ اے صالح تو جو اپنے رب کا تعارف ہم سے اس انداز سے کراتے ہو کہ میرا رب وہ کچھ کر سکتا ہے جو انسان کے عقل و فام سے محورا ہے تو آپ یہ کریں کہ یہ جو چٹان ہے آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس سے آپ کے کہنے پر ایک اونلی نکال دیں اور پھر وہ اونڈنی حاملہ ہو تاکہ ہم کو یقین ہو جائے کہ آپ کا حب یقیناً وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایک زندہ اونڈنی کا چٹان کے اندر رہنا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس میں نہ ہوا کا داخل ہونے کا کوئی سراخ ہے اور نہ وہاں پر پانی موجود ہے اور نہ وہاں پر خوراک دستیاب ہے اور پھر وہ اوننی وہ اندر داخل کیسی ہو گئی اور پھر وہ اونٹنی حمل والی ہو تو بغیر نر کے وہ مادہ حمل کیسے قرار پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب اگر چاہے تو اس مقرر کردہ طریقے کے برخلاف بھی اپنے حکموں کو عملی جمع بنا سکتا ہے فارم علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ بھائی میرا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا صبح میں نے پیغام پہنچا دیا ہے جہاں تک تعلق ہے اس طرح کے معاضے کا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائے تو اللہ نے فرمایا کہ اے صالح ان کی خواہش کے مطابق ان کو معجوزہ دکھا دیا جائے گا لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر یہ ان کے سامنے اللہ کی طرف سے آخری معجزہ ہوگا اور اس کے بعد ان کو پھر میرے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا حضرت صالح علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کو سمجھا کہ اللہ کے بندو اپنے رویے پر نظر ثانی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایسی چیز کو نہ مانگو کہ جس کی پورا ہونے کے بعد اگر تم انکار کر لو تو تمہاری زندگی کا بستر لپیٹ دیا جائے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو, تو ہمیں ڈراتا ہے اس لیے کہ تو ہمیں یہ موجود دکھا نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نو سالے آپ اس پتھر کی طرف اشارہ کریں جب اشارہ فرمایا تو اس سے اوننی نکل آئیں اور زند و اوننی جب نکل آئے تو کچھ شرائط اللہ نے اپنے پیغمبر کے زبان بتائے کہ بھائی اس اوننے کی دودھ سے سارے بستی والے یکساں مستفید ہونے کا حقدار ہے لیکن اس بستی میں جو پانی کا گات ہے ایک وقت میں یہ اوننے اکیلے اس گات سے پانی پیے گی اور پھر دوسری وقت میں بستی کے رہنے والوں کے جو جانور ہیں وہ اس سے پانی پی لیا کریں اور دوسری بات یہ کہ اس اوننے کے چڑنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی بلکہ جیسے سارے لوگ اس کے دودھ سے یکساں مستفید ہونے کے حقار ہیں ایسے ہی یہ جس کی زمین میں جا کر وہاں سے یہ اپنا چارہ حاصل کرے کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ یہ اس کو روک سکے اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس اون کو جان سے مار دیں اگر کسی نے اس کو جان سے مار دیا تو سمجھ لو اس نے قہر خدا بندی کو دعوت دی اللہ تبارک تعالیٰ کا اشاد ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حاضی ناخت اللہ یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی کے فضر خا بس تاکہ بس چھوڑ دو اس کو تعک الفی عبداللہ تاکہ یہ چلتی رہے زمین میں ولاسو خواب اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح سے یعنی مارنے کی غرض سے ورنہ پائے اور علیم تمہیں درناک پکڑے گا وذکروں اور یاد کروں اس جانکم خلفاء من بعد عادم جبکہ تم کو اس نے سردار بنایا قوم عاد کے بربادی کے بعد وَبَغْوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اس نے ٹکانا دیا تمہیں زمین میں فَتَّفِذُونَ من سُحُولِهَا قُصُورًا کہ تم بناتے ہو اس زمین کے نرح حصے میں محل یہ بڑی انجینئر قسم کے قوم تھی وَتِنَحِتُونَ الْجِبَالَ اور تراشتے ہو پاڑوں کو بیوتاً گھر کے لیے فضبرو پس یاد کرو اعلی اللہ اللہ کے ان احسانات کو اللہ تاثر اور مت زمین میں فساد مچاتے ہوئے تقبر کہنے لگے سردار جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے بالا سمجھتے تھے جو تکبر کیا کرتے تھے بن قومی قوم میں سے ان لوگوں سے جو ان میں غریب تھے لمن امن جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہ اطالمہ کیا تم کو یقین ہے کہ صالح مرسلن اللہ اور انہوں نے کہا کہ ہم کو تو جو وہ لے کر آیا ہے اس پر ہمیں یقین ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہوی نستک کہنے لگے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ انا بل آمنتم امن تم بھی کافرون بے ہم جس پر تم ایمان لائے ہو اس کا انکار کرتے ہیں مطلب یہ تھا ان کو ڈرانا محسوس تھا کہ ہم بڑے اس کے منکر ہیں تم چوٹے اس پر کیسے ایمان لا سکتے ہو تاخر نا پتا پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونڈنی کو یعنی اس اونٹی کے پاؤں کو انہوں نے زخمی کر دیا وہ آتا رب اور وہ پھر گئے اپنے رب کے حکم سے اور وہ بولے یا سال خخمات تو لیا ہم پر جس سے تو ہمٹ رہتا ہے ان کن تمل اگر تو ہمبروں میں سے ہے. فحضتمر رج فتح پھر آ پکڑ ان کو زبردست زلزلے میں عمدے ہو پڑے ہوئے فتح اللہ صحت وسلام چل پڑے ان سے وقال قوم لقد ربی میں پہنچا چکا تم تک اپنے رب کے پیغام کو سخت القم اور میں نے تمہیں نصیحت کی بلاک اللہ لیکن تم محبت نہیں کرتے تھے خیر خواہوں سے اور نصیحت کرنے والوں سے تو اب تو تم پہ افسوس بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ تم پہ اطمام حجت ہو چکا ہے یہاں سے حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام کا واقعہ ہے اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے ان کو سدوم کے رہنے والوں کے طرف مبوس فرمایا تھا یہ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والام کے پانڈے تھے اور وہاں کے لوگوں میں کچھ خرابیاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ صلاح و نے ان کو اس غرض سے وہاں پر بھیجا تبدیل کی دیے کہ وہ اس قوم کے سامنے ان کمزوریوں کی نشاندہی کریں اور پھر ان کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید اور ترقی کریں بنیادی طور پر اس قوم کے اندر تین خرابیاں تھیں ایک خرابی تو یہ تھی کہ وہ لوگ ہر بڑے شاہراہ پر بیٹھتے اور لوگوں کو جو وہاں سے گزرنے والے ہوتے تھے ڈراتے تھے دمکاتے تھے اور ان کو لوٹتے تھے دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے عام مجلسوں میں یا اپنے عام پروگراموں میں ایسے شعر و شاعری کیا کرتے تھے یا ایسے گانے گایا کرتے تھے جس میں لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور لوگوں کے ذہنوں کو گناہوں کی طرف مائر کر دیا جاتا تھا تو لوگ جب ایسے مجلسوں سے اٹھتے تو پھر جو کچھ انہوں نے سنا ہوا ہوتا تھا ان مجلسوں میں پھر اس پر عمل پیراہے ہونے کی طرف دوڑنا شروع کر لیتے تھے تیسری اور سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ ان گزشتہ دونوں گناہوں کا نتیجہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ ایک ان کے پاس حرام مال وافر مقدار میں ڈھاکے اور چوری سے دوسرے انہوں نے اپنے مجلسوں میں اپنے یا گانے والوں کے زبان سے جو کچھ جملے سنے اس کا عملی نتیجہ بحرہ عربی کا شکار ہونا تھا اور پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خواہش کی تسکین بجائے اللہ کے پیدا کی ہوئے اپنی بیویوں کے بجائے اپنوں میں سے مردوں سے اپنے اس خواہش کو پورا کرنے کا سلسلہ شروع کیا اللہ کا اشار ہے وہ لوتن اور ولود علیہ السلام کو یاد کرو اس قال علیہ قومی ہی جب اس نے کہا اپنے قوم سے اطاطن الفاظ کیا تم آتر ایسے بے حیائی کے کام کی طرف ماں سب بامن من العالمین کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کام کے طرف کوئی ایک بھی سارے جہاں کے لوگوں میں سے یعنی ایک اتنا ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب کرتے ہو جس کو آج بھی مغربی اقوام میں تحفظ حاصل ہے حالانکہ یہ سلسلہ نسلی انسانی کے سامنے ایک دیوار باندھنے کے مترادف ہے اور اللہ کے قہر و غذب کو دعوت دینا کے مترادف ہے تو ان لوگوں نے کہا جو آنے والے آیات میں ہیں ساتھ ہی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اور وہ یہ ان نقم لتا جانا بے شک تم توڑتے ہو مردوں پر شہوت اپنے خواہش کی تسکین کے لیے اپنے عورتوں کو چھوڑ کر بل ان تم قوم قوم ہو حد سے گزرنے والے وما جواب قومی ہی اور کچھ جواب نہ دیا اس کے قوم کہ نے کہا قریت ان کو نکال دو اپنے شہر سے اپنی بستی سے انہم یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں تو جس طرح مختلف زمانوں میں اللہ کے پیارے بندوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان متکبرین نے ان پیارے لوگوں کا بھی یہ کہہ کر کے مذاق اڑایا کہ یہ بہت زیادہ فرشتہ صفت بننا چاہتے ہیں ان کو اپنے بستی سے نکال دو اب ان کے اس متقبرانہ انداز کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہو پھر ہم نے بچایا ان کو نیلوۃ السلام کو وہ آہل اور ان کے گھر والوں کو اللہ مراتا ہو صبح ان کی کے کانک میں نلغابرین تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں حضرت روت علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے قوم پر آئی ہوئے عذاب سے امکنار ہو گئی مفسرین نے وضاحت فرمائی کہ اس لیے کہ یہ اس قوم کی بہن بیٹی تھی اور اس کے جو خواہشی تھی وہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ان کے اعمال کے سزا میں شامل فرما دیا وہ ہم ترنا ارے ہی مترا اور برسایا ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا بارش یعنی پتروں کا سمجھو بس دیکھو کہ فقانا کے بط المجرمین پھر کیا ہوا انجام گناہ کا یا جرم کے ارتکاب کرنے والوں کا تو معلوم یہ ہوا کہ ان اعمال کا ارتکاب کرنے والے اللہ کے نظر میں مجرم ہے اور مجرم کے لیے اللہ کے ہاں یقینی سزا ہے وآخر دعوانا ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياءهم ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ کو آیت نمبر پچاسی سے لے کر آیت نمبر چورانوے تک کے آیتوں تک جا پہنچتی ہے اور آیت نمبر اٹھاسی سے آگے پھر نوے اتارے کا ابتدا ہوتا ہے اس رکو میں حضرت شیب علیہ سلاد و سلام قوم کا تذکرہ ہے اور ساتھی ہر شیب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے حضرت شیب علیہ سلات و کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے قوم کے کی طرف شرما کہ جس قوم کے اندر تین خرابیاں تھیں ایک تو یہ کہ یہ تاجر قوم تھی لیکن یہ لین دین میں ڈنڈی مارا کرتے تھے ناپ تول میں اور اسی طرح سے راستوں میں بیٹھ کر یہ مسلمانوں کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے ڈراتے تھے دن کے دیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے تھے اس میں خجیاں بیان کیا کرتے تھے اپنے طرف سے اس میں عیوب ڈال کر بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت شیب علیہ السلام کو مربوز فرمایا حضرت شیب علیہ صد و اللہ کے ان جلیل القدر پہ ہم دونوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و دادا نے فرمایا تھا اور یہ حضرت مسالیہ السلام کے سسر بھی ہے جس کا تذکر انشاءاللہ شاء آئے گا صورت میں وریلا مدین أخاهم اور بیج ہم کے طرف ان کے بھائی شعیبہ حضرت شعیب علیہ السلام کو خال انہوں نے فرمایا قوم الباء میرے قوم بندگی کرو اللہ کی مالک من الاً غیرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبوز نہیں یعنی ہر معاملے میں اس کا بندہ بند کر کے دکھاؤ اور اس کے حکم پر عمل پیرائی اختیار کرو تم میں رب یقیناً پہنچ چکی تم تک واضح دلیلے تمہارے رب کی طرف سے فاؤ فل کیلا سو پورا کرو ناپ بل میں جانا اور تو خسون اور مت گتھا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں ولا تخو في الو اور مت خرابی ڈالو زمین میں بابا اس کے اصلاح کے بعد خیر لكم یہی تمہارے حق میں بہتر ہے ان گن تمبین اگر تم میرے باتوں پہ یقین کرتے ہو تو یہ لوگ تاجر قوم تھی اور انہوں نے یہ کمزوری اپنے اپنے اندر پیدا کر رکھی تھی اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے یہ اپنے مفادات کو حاصل کرتے وقت دوسروں کے خواہشات اور ضروریات کا خون کر لیا کرتے تھے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے معاشی طور پہ تو اللہ تبارک و طلح کے پیغمبر نے ان کی توجہ اس کمزوری کی طرف ممزور فرمائی جو اس آیت میں مذکور ہوئی وہ کہا نے اس آیت سے کئی مسائل آحض فرمائے ہیں کہ وہ تب اور نہ دو لوگوں کو ان کی چیزیں گٹا کر یہ جو نظام عادل ہے یہ صرف ناپ اور طور میں نہیں بلکہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو چکا ہے وقت کا ٹائم کا ملازمت کے دورانیے کا تو یہ وقت گویا اس نے اس کمپنی کو جس میں یہ ملازم ہے یا اس شخص کو کہ جس کے ہاں یہ ملازمت استر کر چکا ہے یہ گویا اس نے اس کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس دورانیے میں اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کریں کہ جو اس کے مفاد کے خلاف ہو اور اس کے ذاتی مفاد میں جاتا ہو یہ جس طرح بطور مثال کے ایک شخص کی ڈیوٹی ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر چار بجے تک چاہے وہ حکومت کا ملازم ہو یا کسی کمپنی کا ملازم ہو یا کسی شخص کا ملازم ہو تو یہ جو صبح آٹھ سے لے کر چار بجے تک کا دورانی ہے اس دورانی کا حکومت یا وہ کمپنی یا وہ شخص اپنے ہاں ملازم ہونے والے کو تنخواہ دیتا ہے اس نے یہ دورانیہ اس سے خرید رکھا ہے اس دورانی میں بھی اگر یہ شخص کمی کرے گا یا بددیانتی کا مظاہرہ کرے گا تو یہ بھی ولا تباہ اللہ اشیاء احمد میں داخل ہوگا اس لیے کہ یہ وقت یہ بہ چکا ہے لہذا اس وقت اور اس دورانی میں یہ شخص وہی کام کرے گا کہ جس کا اس کو مشاہرہ ملتا ہے جس کی طرف سے وہ نہ تفو اور نہ بیٹھو بےکل سراتن ہر ایسے راستے پر تو ہی کہ تم لوگوں کو ڈراؤ وہ تصدو سَبِيلِ اللَّهِ لاہور کہ تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آمن ابھی جو اس پر ایمانائے اور تب وہ نہ اور تم ڈوںتے ہو اس میں عیب یعنی اللہ کے حکموں میں کہ بے اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا تو پتہ نہیں یہ نقصان ہو جائے گا بس گرو اور یاد کرو اس گم تم جب تم قلیل تعداد میں فکاس فروخو بس اس نے تمہیں افرادی لحاظ سے بھرایا ضرور دیکھو کہ فقانا سے بت المفصدین کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا وہ انکان منکم اور اگر تم نے سے ایک جماعت آمن و ایمان لائی ہے بلنزی اس پر بھی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ توقت اللہ اور الجماعت ایمان نہیں لائی تو فص اب صبر کرو یعنی اپنے آپ کے قابو رکھو حد تا یحکم اللہ یہاں تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے یعنی ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان وہ وخیر الحاجمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو حضرت سیب علیہ صلاۃ والسلام کے نے اپنے قوم کے سامنے بڑے واضح ہدایات رکھی کہ بھائی اگر ہم میرے باتوں پر اللہ کے احکامات ہیں اس پر تمہیں یقین نہیں ہے تو کچھ لوگ جو میرے باتوں پر ایمان لائے ہیں اور کچھ وہ جو ایمان نہیں لائے اب دونوں کے انجام کا انتظار کرو تم پہ خود واضح ہو جائے گا کہ سچ کیا تھا اور غلط کیا تھا یہاں پہ آٹھوں پارا اپنے اختتام کو پہنچا وہ اخردانہ الحمد للہ رب العظمی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 آخر میں جو گیارہواں رکو تھا وہ گیارہواں رکو دو حصوں پہ مشتمل تھا ایک حصہ آئ نمبر 88 پہ جا کر ختم ہوا اور اسی کے ساتھ آٹھوں پارا بھی اختتام پذیر ہوا سورہ آرات کے گیارہویں رکو کا دوسرا حصہ نو پارے کے ابتدائی حصے پہ مشتمل ہے اور یہ حصہ آیت نمبر اٹھاسی سے لے کر تا آخری رکو آیت نمبر چورانوے تک کے آیتوں پر مشتمل ہے رکو کے اس دونوں حصوں میں حضرت شیب علیہ سلاۃ وسلام کے قوم کا تذکر ادب حضرت شیب علیہ سلاۃ وسلام اللہ کے جلیل و قدر کے غمبروں میں سے ہیں مدین کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محبوب فرمایا کاروباری لوگ تھے لیکن وہ ناپ اور تول میں خیانت کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے شاہراہ عام پر بیٹھ کر وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے ڈراتے تھے اللہ کے احکامات پر عمل پھیرا ہونے سے روکتے تھے اس رکو میں حضرت شیب علیہ صلاحت واللام کی اس خیر خواہانہ نصیحت کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت شیب علیہ صلاحت واللام نے ان کو منع فرمایا تو ان کے اس منع کرنے کے جواب میں قوم کے بڑوں نے جو ان کو جواب دیا ان میں سے بارہ کے ابتدائی آیاتی قوم کے سرداروں کے جواب میں مشتمل ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تھے یا ہم ضرور نکال بہر کر دیں گے شعیب اللہ کا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ من خریدنا اپنی بستی سے کیا ہم بیزار ہو تو بھی یعنی اگر ہم تمہارے اس دین کو پسند نہ بھی کریں تو کیا ہم پھر بھی اس دین کے اندر آ جائیں اگر ہم اس طرح کریں تو ضمن بے شک ہم نے برتان باندھا اللہ پر جھوٹا اگر ہم لوٹ آئے تمہاری دین میں بات جان اللہ من بات اس لیے کی نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے ہمارے کن اور ہمارا کام نہیں ہے انشیحا یہ کہ ہم لوٹ آئے اس میں اللہ شا ربنا مگر یہ کہ اگر چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے وسعنا کل شہن علم سمو لیا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں یعنی ہمارے رب کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو شامل ہے اور اللہ تو کرنا اللہ ہی پہ ہمارا بروسہ ہے اب حضرت شعیب علیہ صلاحت والسلام نے جب قوم کی طرف سے اتنا سخت جواب سنا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا فرمانے لگے کہ ربا نقت ہمارے رب فیصلہ کر ہمارے درمیان وبین قومن اور ہمارے قوم بالحق کے انصاف کے ساتھ وہ التخیر الفاتحین اور تو سب سے بہتر مبنی برانصا فیصلہ کرنے والا ہے اور کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے اس کے قوم میں سے کہ لہن تباتم تم اگر تم لوگوں نے پیردی کی حضرت شعب کے انکم از اللہ خاسروں تب تو تم بہت زیادہ نقصان ہوتانے والے بن جاؤ گے یعنی انہوں نے حضرت شعب علیہ السلام کی پیروکار مسلمانوں کو بھی یہ دمکی دی فا ہم الرجفتوں پر آبک و ان کو زلزلے نے فاسبحوا فی دارہم جاسمین پھر ہو گئے صبح گھروں میں اونے پڑے ہوئے یعنی اتنا دیر زلزلہ ان پہ آیا اور اس زلزلے کے ساتھ آواز بھی کہ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے مر گئے اللہ کے اشار ہے اللہ شعیب وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جٹلایا تھا کہ اللہ فیحا جیسے گویا وہ ان بستی میں آباد ہی نہیں ہوئے اللہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت شیب علیہ السلام کو جٹلایا تھا انہوں نے مسلمانوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی برقرار رکھی تو نقصان اٹھا جاؤ گے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ نقصان وہ اٹھا گئے کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی سے انکار کیا فتح اللہ عام ہوں حضرت شعیب علیہ السلام السلام چل پڑے ان سے بقال اور فرمانے لگے یا قوم اے میرے قوم لقد اب رسالات تو یقینا میں پہنچا چکا تم تک اپنے رب کے پیغام کو لگ اور میں نے تمہیں نصیحت کی تمہاری خیر خواہی چاہیے من اصوافرین اب کیا افسوس کروں کافروں کے اوپر اس لیے کہ افسوس بے علموں کے اوپر کیا جاتا ہے اور جو لوگ علم رکھتے ہوئے جانتے بھوجتے اللہ کے حکموں سے تکبر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر تو پھر افسوس بھی نہیں کیا جا سکتا واقعہ الرحمن الرحیم نوے بار سورہ اعراف کے یہ بارہواں رقو اور یہ رکو آیت نمبر چورانوے سے لے کر آیت نمبر سو تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس قوم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک دستور ایک سنت کا تذکرہ فرمایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کے بارے میں اپناتے ہیں جب ان کے طرف اپنے رسولوں کو مغوف فرماتے ہیں اور اللہ کا وہ دستور اور وہ سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی بستی کے طرف اپنے رسول کو مغوف فرماتا ہے اگر وہ بستی والے اس پر ایمان لے ہیں تو اللہ ان کو حقیقی خوشحالی عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوشحال رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ان کے مقدر بنے گی لیکن جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات سے روگردانی کر لیتے ہیں تو اللہ ابتداً ان کو پریشانیوں میں بیماریوں میں اور مالی بدحالیوں اور سختیوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کو گرفتار کر لیتا ہے تاکہ یہ لوگ جو اللہ کے حکموں کے علاوہ اور اللہ کے ذات کے علاوہ اور طریقوں اور اور شخصیات سے یہ امید وابستہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں خوشحالی عطا کرتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ خوشحالی عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور اگر کوئی دوسرا کسی کو خوشحالی عطا کر سکتا ہوتا تو پھر ایسوں کے بدحالی نہیں آنی چاہیے تھی جو ان کے پکارنے والے ہیں یعنی اللہ کے غیروں کو اور یہ اس لیے تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ کوئی ذات ایسے بالا ہے جس کے دست قدرت میں ہماری خوشحالی اور بدحالی ہے پھر اگر یہ لوگ پریشانیوں میں بیماریوں میں اور بدحالیوں میں اللہ کی طرف توجہ فرمائیں توبہ کر لیں تو اللہ ان کے حال پر ہم فرما لگتا ہے لیکن اگر یہ لوگ سختیوں میں بھی اپنے اسی بیرہ روی کے شکار رہیں یہ سوچ کر کے کہ, کہ بھئی یہ تو گرد زمانے کے اثرات کی وجہ سے ایسا ہوتا رہتا ہے تو پھر اللہ ایسے اکڑ مزاج کو فار کے لیے دنیاوی خوشحالی کے سارے راستے کھل دیتا ہے یہ اس لیے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائیں اور یہ قیامت کے دن پھر یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ ہم نے تو تیرے نافرمانی اس وجہ سے کی کہ ہم معاشی طور پہ بدحال تھے معاشرتی طور پہ بدحال تھے جسمانی طور پہ بدحال تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے ان کو خوشحالی عطا کر لیتا ہے یہاں تک کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہم پہ بدحالی تھی اور یہ ظاہری خوشحالی نافرمانوں فرمانوں کی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان سے خوش ہے بلکہ یہ اتمام خجت کے طور پہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے آخری وارننگ ہوتی ہے اور پھر دفادن اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور پھر یہ نومید ہو کے رہ جاتے ہیں اور اللہ ایسا پکڑتا ہے کہ ان کو اللہ کے اس معاذے کے بارے میں وہ شعور بھی نہیں ہوتا چنانچہ اللہ تبارک و طالیٰ کا احساس ہے وما اور نبی نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں موقضہ کیا وہاں کے باشندوں کا بال بسوں کے ساتھ وبر اور تکلیفوں کے ساتھ لا لہنگا ہوں تاکہ وہ اللہ کی طرف گڑ ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمائی اور اہل مکہ نے اس پر منفی رویے کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا اور ایسے قحط سالی میں گھر بہتر ہو گئے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی اعتبار سے ہم میں اور آپ میں تو یقیناً فاصلہ ہے لیکن ہم ذاتی لحاظ سے آپ کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندوں کا بےحد خرخوا اور ذاتی لحاظ سے انتہائی پارسا ہے لہذا آپ اللہ سے دعا کر ہیں اس لیے کہ اللہ کا تصور ان مشقین میں بھی کہ وہ ہمارے اس بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما لے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی تو یہ اللہ کا ایک دستور چلا رہا سما بدلنا پھر بدل دی ہم نے مکانت سے یہ آتے اس بورائی کے بدلے الحسنت بلائی حتہ افاو یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے بکال اور کہنے لگے انا بر یقیناً پہنچ جاتا ہمارے ابا و اجداد کو دکھ، تکلیف اور خوشحالی بھی یعنی انہوں نے ان خوشحالی کے ساتھوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی اور نہ خوشحالی کے لمحات سے انہوں نے کچھ عبرت حاصل کی کہ بھائی آخر بدحالی اور خوشحالی بھی تو کوئی رہنے والا ہے اس لیے تو یہ آتی جاتی رہتی ہے تو جب وہ اتنے بھی پرواہ ہو گئے تو ہم, ہم نے ان کو اچانک پکڑا تو ہمراہش روم اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں دی تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ وہ قومیں جو اپنے نافرمانی اور باغیانہ طرز زندگی سے ترقی کر جاتی ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ترقی کرتے کرتے جب وہ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر پاؤں ان کے زمین ہرس چکی ہوئی ہوتی ہے اور زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے سرک چکی ہوئی ہوتی ہے لو ان احل آمنو اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے ہم کھول دیتے ان پر نعمت آسمان کی طرف سے یعنی بارشوں کے صورت کے سے یعنی پیدا پیدا کی صورت میں والا اور زمین کی طرف سے پیداوار کی صورت میں بالا ان میں سی ان کو ان کے تو یہ جو خوشحالی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے برکتوں کے ساتھ یہ حقیقی خوشحالی ہے اور کفار اور نافرمانوں کو جو خوشحالیاں ملی بھی ہوتی ہیں وہ حقیقی خوشحالیاں نہیں ہوتی وہ ایک محدود وقت کے لیے بطور آزمائش اور امتحان کے عارضی خوشحالی ہوتی ہے اور نافرمان جو خوشحالیاں مناتے ہیں وہ تو مصنوعی خوشحالیاں ہوتی ہے کہ وہ صرف خوشحالی دوسروں کو دکھانے کے حد تک ہوتی ہے صرف ظاہری چہرے پر مسکراہٹ ہوتا ہے اور حقیقی خوشحالی ہوتی وہ ہوتی ہے کہ جس سے بندہ بھی خوشحال ہو اللہ بھی خوشحال ہو خوشحالی منانے والے کے خاندان بھی خوشحال ہو اور اس کی اس خوشحالی سے کسی کے خواہش کا خون بھی نہ کیا گیا ہو اللہ کا احساس ہے احل کیا بے خوف ہو گئے یہ بستی والے سنائیے کہ آئے ان پر ہماری طرف سے آزاد بیات ان راتوڑا را تو ہم نائمن جبکہ وہ ہوں اب امین احلخرا کیا بے خوف ہو گئی بس والے ہم کہ آئے ان پر ہمارا بے جذاب ظہم بن چڑھے بہنگے کے میں کہ وہ کھیل کود میں مصروف ہو اف امین و مقربہ کیا یہ لوگ بے ڈر ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوفیہ تدابیر سے فلاں امن و مکربہ ہے سو بیڈر نہیں ہوتے اللہ کے خوفیہ تدابیر سے قوم الخاصر مگر رہی قوم جو خرابی میں پڑنے والی ہو اسی لیے صحابہ کرام جب مالی اور معاشی طور پہ خوشحال ہو گئے تو پھر بڑے فکرمند ہو گئے کہیں اللہ نے ہمیں ہمارے نیکیوں کا صلاح دنیا میں تو نہیں دیا اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے اعمال پہ نظر رکھا کرتے تھے کہ اعمال کے میدان میں کہیں ہم کمزوری کا مظاہرہ نہ کر تو مسلمان خوشحالی میں بھی اپنے اعمال پہ نظر ڈالتا ہے اور بدحالی میں بھی اس کے نظر اپنے اعمال پہ ہوتی ہے اس لیے کہ انسان کے خوشحالی اور بدحالی کا ایک بہت بڑا تعلق انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے اور یہ رکو آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 109 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک بتا دا عام لوگوں سے مخاطب ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے سے گزشتہ اقوام کے اعمال اور اعمال کے نتیجے پہ غور نہیں کیا وہ قومیں کہ جو نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہے کیا گزشتہ نافرمان قومیں اللہ کے نافرمان رہ کر کیا انہوں نے اپنے وجود کو دوام بخش سکا ہے کیا وہ ہمیشہ سے دنیا میں رہے ہیں اگر نہیں تو اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی انہیں کے راستے کا مسافر بنا دے یعنی جو انجام ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا ہوا اللہ وہ ان کا بھی بنا دیں سنانچہ اللہ کا ارشاد ہے اوللم دینا کیا ظاہر نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے یہ رسون العربم باد جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہشا یہ کہ اگر ہم چاہیں اسب نہ تو ان کو بھی پکڑ لیں یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ونت باؤ قلورہم اور ہم مہر کر دیں ان کے دلوں پر رحملہ لا پر سے کچھ بھی نہ سن سکے ہلکل خورا یہ ہے بستیاں کہ سناتے ہیں ہم آپ کو ان کے کچھ حالات و لقتینہ تھے اور یقیناً پیغمبر واضح نشانی لے کر تما قانونی امین و بیمار کرب و من قبل پھر ہرگر نہ ہوا کہ ایمان لائے اس پر جس کو وہ پہلے بار چٹ چکے ہوتے حالانکہ اللہ نے عقل دیا شعور دیا ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا غور کرنا چاہیے تھا اور اگر ان کی ابتدائی رائے غلط ہوتی تو اس سے رجوع کرنا چاہیے تھا لیکن ان لوگوں نے شوروں میں جس چیز کو غلط کہہ دیا اور جھوٹا کہہ دیا تو پھر آخر تک اسی پر ڈٹر ہے ابا اللہ قلوب کافرین یوں ہی اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں کے اوپر من اکثر اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے حد کا نبہانا و علم و جدنا اکثر اور اکثر ان میں پائے ہم نے نافرمانی کے احتجاب کرنے والے من پھر ہم نے بھیجا ان کے پیچھے حضرت موسا علیہ سرۃ وسلام کو اپنی طرف سے نشانیاں دے کر علا فرعون فرعون کی طرف ری اور اس کے سرداروں کی طرف فضل منہ پس انہوں نے اللہ کے ان حکموں کے ساتھ ظلم کیا یعنی ان کا انکار کیا تنظر بس دیکھوں تیخہ کا فرقانہ فدین کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا کفر فساد ہے خالم اور کہا موسا علیہ السلام یا میں اس بات پر بات جو انصاف اور برحب ہو یقینا رب یقیناً تمہارے پاس نشانیہ تمہارے رب کی طرف سے فہرست دیجیے میرے ساتھ بلیسریل کو کیونکہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہا جاتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ سلاۃ وسلام کا اصل مسکن جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام جب شام سے مصر آئے یہاں پہ اللہ نے ان کو حکمر عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہاں پہ بلایا یہاں پہ وہ خوب عزت پائے اور ان کا احترام کیا گیا اور وہاں کے اصل باشندے ان کے بڑا قدر کیا کرتے تھے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان بنی اسرائیل کے اعمال میں کمزوریاں پیدا ہو گئی اور یہ بھی وہی کچھ کرنے لگے جو کہ عام لوگوں کا طرز عمل تھا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم تو مہاجر ہو شام کے علاقے کے اور یہاں آ کر کے ہمارے معاشرے میں معذرت میں بیٹھے ہو تو رفت رفتہ ان لوگوں نے ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سمیت وہاں کے اصل باشندوں کے ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سب کو سنائے لیکن بالخصوص بنی اسرائیل اس کے مخاطب تھے اس لیے کہ حضرت مصع السلام کا تعلق بھی انہی میں سے تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو بے شک نہ لاؤ لیکن میرا بلی اسراہیل کو تو بھیج دو پالکرون کہنے لگا ان گن تجن اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے پس اس کو لیا ان تم الصادقین اگر تو سچا ہے فعال کا تب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسان فیضا ہی صوبان تو وہ ہو گیا اجدہا بڑا سریح حضرت مصعلیہ السلام کے اس لٹی کے لیے قرآن مجید میں تین طرح کے الفاظ آئے ہیں ایک جگہ صوبان کا لفظ ہے جو جو جو جو یہاں ہے اجدہ کو کہا جاتا ہے دوسری جگہ جگہ اللہ کے حیت سامان دوڑتا ہوا تو ایک لاٹھی کو تین نام دیے گئے اور یہ تین نام اپنے جسمانی لحاظ سے آپس میں بڑا فرق رکھتے ہیں سام کا بچہ बच्चा اور اجدہ تو فصری نے وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت مثال علیہ السلام کے اس معجوزے کی ایک ظاہری خاصیت یہ تھی کہ جب وہ اس کو لوگوں کے سامنے ڈال دے دیتے تھے تو وہ لاٹھی کے برابر سام کا بچہ بنتا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا سام بن جاتا اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے اجدی کا صورت اختیار کر لیتا کہ وہ معجزہ اپنے اندر ایک عجیب قسم کے احجاز رکھتا تھا تو حضرت علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی ان کے سامنے ڈال دیا تو وہ ایک شریح اجدہ ان کے سامنے ظاہر ہوا اور دوسری نشانی اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگاظرین دیکھنے والوں کو کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے گروان میں رکھا یا اپنے بہر میں رکھا اور جب باہر نکالا لوگوں کے سامنے تو وہ چمک رہا تھا اور یہ چمک کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ حقیقی چمک اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی ہوتی اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موجزہ تھا بطور نمونہ کی اب ان لوگوں نے اس پر کے رد عمل کا اظہار کیا آنے والے رکو میں ہے کہ بجائے ایمان لانے کے ان لوگوں نے اس کو جادو کے کر کے اس پر حضرت مسع سلاط السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا روشن پر سورہ اعراف کے یہ چودہ رکو یہ رکو آیت نمبر ایک سو نو سے لے کر آیت نمبر ایک سو ستائیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں حضرت موسل علیہ و سلام کا تذکرہ ہے اور ان کے معجزات کا ذکر ہے جیسے کہ گزشتہ رقو میں بھی اسی واقعہ کا ایک حصہ ہو گزرا ہے کہ حضرت مسعل علیہ و سلام سے فرعون نے نبوت پر جب نشانی اور معجزہ طلب کیا سیدنا موسا علیہ سلاد والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے لاٹھی پھینکی تھی اس سے اشدہ بن گیا اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے حضرت موسا علیہ سلاط و نے فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں اللہ کے یہ دی ہوئے موجزے دکھائی دے رہا ہے جادو دکھائی دے رہا ہے تو پھر مقابلہ کر کے دیکھ لو اس کے لیے انہوں نے حضرت موسا علیہ سلاد وسلام کو مرغوب کرنے کے لیے کہا کہ موسا اب تو دن اور وقت مقرر کر دے تاکہ اس دن کے مخالفت ہم کریں گے اور نہ آپ تو حضرت موسی علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ بھائی جو خوشی کا تہوار ہو نوروز کا دن اس دن جب زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہوں اور دوپہر کا وقت ہو تاکہ سارے لوگ جاگے میں ہوں اور ایک کھلی میدان ہوتا کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ اس میدان میں جمع ہو اور پھر وہاں پہ مقابلہ ہوگا تو ان لوگوں نے اس دورانیے سے فائدہ اٹھا کر حضرت مصع علیہ و سلام سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی تیاری کریں اور ہم بھی تیاری کرتے ہیں اور اس دورانیے میں انہوں نے بڑے پیمانے پہ جادوگروں کو جمع کیا تعالیٰ تعالیٰ سرداروں نے فراون کے قوم سے انصیم کہ یہ تو کوئی بہت بڑا واقف جادوگر ہے تو یہ چاہتا ہے اب یوریج یہ بے دخل کر دے تو تمہارے ملک سے مرون اب تمہاری کیا صلاح ہے تمہاری کیا رائے ہے اور وہ سردار بولے یا ان کی کابینہ کے لوگ بولے ارجا ڈیل گئے اس کو اور ان کے بھائی کو وہ سلسل متعین اور بیج دیجئے شہروں میں حاجرین ہر کو یا جمع کرنے والوں کو یادو کا بھی کل علیم کہ وہ جمع کر کے لائے آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو اب وہ وقت آ پہنچا و جاسہارتوں جادوگر فرعون فرعون کے پاس کہا انہوں نے اور ہمارے لیے کچھ مزدوری ہوگی ان گلانانا ہم غالبین اگر ہوئے ہم غالب آنے والوں میں سے اس لیے کہ جادو سے دنیا کے مقاصد ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے طریقے سے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے اسلام نقطۂ نظر سے کسی پر جادو کرنا یہ حرام ہے ان لوگوں نے حضرت مصعل علیہ و سلام سے اپنے حضرت مصعل سلام کے مقابلے میں فرعون سے اپنے معاملات طے کرنے چاہے تو قال فرعون کہنے لگا نام ہاں بے شک تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے یعنی میرے مشیرانے خاص ہو جاؤ گے اب سارے کے سارے میدان میں پہنچ گئے تو کالو وہ جادوگر بولے یا موسا موسا ان میں یا تو, تو ڈال وہ ان میں یا ہم اپنے ڈالنے والے چیزوں کو اٹال دیتے ہیں کالا حضرت مسان فرمایا ڈال دو تم فلم الکا پھر جب انہوں نے ڈالا سحر آنا سے انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پہ سحر کر دیا وسترہ اور ان پر ہیبت داری کر دی ان کو ڈرایا وجا بسحر ناظیم اور لائے ایک بہت بڑا جادو یعنی جادو کا جو بڑا پیمانہ ہو سکتا تھا انہوں نے اس کا اظہار برسری میدان کر دیا دوسری جگہ اللہ تبارک و وطالعہ کا احسار ہے کہ ان لوگوں نے حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام سے کہا کہ اے موسا آپ اپنی لاٹھی ڈالیں یا پھر ہم اپنا لاٹیاں ڈالتے ہیں تو حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم اپنی لاٹھیاں ڈالو جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈال دی تو ان لوگوں نے ایک بہت بڑے جادو کا اظہار کیا جس کا تذکرہ ان آیاتوں میں بھی ہے اب اس دورانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے فاللہ الى موسیٰ اور ہم نے حکموسا کو تنقا کا یقین دیجیے اپنی لاٹی فیضا سکون سو وہ نکلنے لگا جو کچھ انہوں نے سانگ بنائے ہوئے تھے فوقان حقاہر حق بابا تلما کان یا اور غلط ہو گیا وہ جو کچھ انہوں نے باطل باطل ہوتا ہے چاہے اس کو کتنے ہی خوبصورت پردوں میں لپیٹ کیوں نہ دیا جائے اور حق حق ہوتا ہے چاہے بدنام کرنے والے اس کو کتنے ہی بدنام کیوں نہ کریں اور منکرین اس کا کتنے ہی انکار کیوں نہ کریں لیکن حق حق ہوتا ہے وہ اپنا حق ہونا لوگوں سے منوا کے رہتا ہے فو لو ہونا کا پس وہ وہاں پہ ہار گئے کا لبو اور لوڑ گئے ساغرین زلید ہو کر وہ الت یا سہارت و ساجدین اور گر پڑے جادوگر سجدے میں قالو کہنے لگے امن ناگ ربد العالمین کہ ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر اور اب و موسر جو رب ہے موسا اور ہارون کا جب فرعون اور ان کے ماننے والے نامراد ہو گئے اور جادوگروں پر یہ حقیقت حق منتشف ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو جادو سے بالاتر کوئی چیز ہے تو وہ جان بھی گئے اور مان بھی کہے کہ موسیٰ اور کہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اس لیے ان کے پاس سوائے ایمان لانے کی کوئی راستہ نہ بچا اور فراؤن کہنے لگا آمن تم قبل ان آزم لیا تم ایمان لیا ہو ان پر میرے اجازت سے پہلے مکرون بے شک یہ ایک فریب ہے مکر تم جو تم سبوں نے اس شہر میں مچا رکھا ہے کہ تخری جملہ اہلہ تاکہ تم یہاں سے نکال باہر کر دو یہاں کے باشندوں کو فصو فالمون سو اب تم جگ معلوم کرو گے یعنی فرعون نے اپنا وہ جو پھینترا تھا وہ فوری طور پہ تبدیل کر دیا سیاسی انداز سے کہ بھائی تم تو سارے آپس میں ملے ہوئے ہو اور تم سب انہیں یہ طے کر رکھا ہے آپس میں خفیہ طور پہ کہ بھائی یہاں سے یہاں کے باشندوں کو بے دخل کر دیا جائے اب یہ فرعوم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی یہ تو سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اس نے ایمان لانے والے جادوگروں کو یہ دھمکی دی کہ اقتصی حکم میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو ارج من خلاف اور دوسرے طرف کے پاؤں کو یعنی ایک کی طرف ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں سم پھر تم سبوں کو میں سوج پہ لٹکا دوں گا کہا انہوں نے ان نہ بنا منتجب بے شک ہم اپنے ارب کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے تو کیوں نہ ہم فرمانبردار اور مومن بن کر اللہ کے حضور پیش ہوں وجہ اس کے کہ تجھ سے مرغوب ہو جائیں یا تیرے لالچ میں آ کر ہم ایمان کو ترک کر دیں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا لا لاغیر کوئی پرواہ نہیں یعنی جو تو ہمارے ساتھ کر سکتا ہے وہ تو کر لے تو ہمارے ساتھ سیوا اس کے اور کر کیا سکتا ہے کہ ہمارے جانوں کو لے لے وما تنقم اور تو انتقام نہیں لے رہا ہم سے ان آمننا ربنا مگر اس واسطے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیاتوں پر لما ہم, ہم تک پہنچے تو دنیا اقوام عالم میں مسلمانوں پر جو مظالم کیے جاتے ہیں حقیقی نظری نظر سے اگر دیکھ لیا جائے تو ان مسلمانوں کا گنا صرف اور صرف مسلمان ہونا ہے و جادوگر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے یوں دعا کرنے لگے کہ ربنا اخری صبرن اے ہمارے رب ہم پھر غفر میں صبر نازل کر دیں یعنی ہمیں مضبوط قدمی عطا کر دیں وہ تو مسلمین اور ہمیں اس حال ہمیں موت دینا کہ ہم فرما بردار ہو فرعون کے ظلم اور جبر سے کہیں ہم خوف زدہ ہو کر خدا نہ خواستہ ہمارے پائے استقبال میں کوئی لفظ یا کوئی جنبش پیدا نہ ہو جائے اور ہم ہر حال میں بن کر تیرے حضور حاضر ہو وإننا نوے بارے کے یہ پندرہ رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر ایک سو ستائیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ جو واقعہ ہے حضرت موسا فرعون کے درمیان اللہ نے اسی کے تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے کہ فرعون جب میدان میں اپنے تمام تر حزائن کے ساتھ ناکام اور ہو کے ہوتا تو اس نے اپنے کابینہ کے لوگوں کو پھر جمع کر دیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے تو ان فرمان سرداروں نے فرعون سے کہا کہ بھائی موسا کو اب ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا اس لیے کہ اس طرح آزاد جوڑنے سے تو یہ زمین کے اندر فساد کرے گا اور تیرے خدائی کو یہ موقوف کر کے رکھ دے گا تو پھر عم لگا کہ میں ان کے افرادی قوت کو نہیں بڑھنے دوں گا ان کے بیٹوں کو قتل اور ان کے خواتین کو اپنی بگار اور خدمت گزاری اور خواہشات کی تسکین کے لیے زندہ رکھوں گا اس لیے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں اس لیے کہ ایک ظالم سے کسی بات کا توقع کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے فریق مخالف کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ ہمیشہ ظلم کا معاملہ کرے گا اور پھر جب وہ ظالم بادشاہ بھی ہو تو اللہ تبارک کو شد ہے وقال الملع من قوم فرعون اور کہا بڑوں نے فرعون کے قوم میں سے ارت ضرور موسا و کہ کیا تو چھوڑتا ہے موسا اور اس کی قوم کو لیکسے تاکہ وہ دھوم مچائے فساد کرے زمین میں وہی اضا گا تک اور موقف کر دے آپ کو بھی اور آپ کے بتوں کو بھی اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو سب سے بالا خدا سمجھتا تھا اور اس نے اپنے ماتا کچھ بت بنائے چھوڑے تھے لوگوں کے درمیان رکھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ بھئی ان کی پوجا کیا کرو اس طرح سے تم میرا قرب حاصل کر پاؤ گے تو اس آیات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ کفار ہمیشہ مسلمانوں کو مفصدین کہتے ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ فساد کفر کا دوسرا نام ہے اور اسلام تو اسلاح اور عدل بہن الناس کا نام ہے فرعون کہنے لگا اہم اور ہم زندہ رکھیں گے ان کے عورتوں کو تاکہ ان سے خدمت گزاری اور ان سے بےگار اور اپنے خواہشات کا سامان ان سے کریں اور ان سے مقابلے کا خوف بھی نہیں وہ ان ناخواؤں کو ہم اور ہم ان پر ذراور ہے اب جب یہ خبر حضرت مسار سلاۃ والسلام کو پونچی اور دیگر بنی اسرائیل کو تو وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے تو کانا موسا قومی علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے استعین اللہ سے مدد مانگو وصبرو اور خود کو قابو میں رکھو ثابت خدم رہو صبر کرو انہ دشک زمین اللہ کی ہے یوری سا میں اس کا وارث کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے میں نے بادی اپنے بندوں میں سے اللہ المتقین اور آخر کار کامیابی متقین ہی کے لیے ہے تو حلط علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو صبر کی تلقین فرمائی آگے سے قالو وہ کہنے لگے من قبل کہ ہمیں تکلیف ہی دی گئی آپ کے آنے سے پہلے ہمیں بادنا اور تیرے آنے کے بعد نہیں. اس لیے کہ حلت مثال سلاۃ وسلام کے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے دوران یہ زمانے میں فراؤن نے حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے تو یہ ایک عظیت معاملہ تھا حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا آسان نزدیک ہے ربکم کہ تمہارا رب اے کا دم یہ کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اس لیے کہ اس حجت ہو گیا تھا جب ایک فریق مخارف ذنع کفار کے سامنے اللہ تبارک وطالعہ سارے حقائق کھول کر کے رکھ لے اور وہ پھر بھی اس سے روگردانی کرے تو پھر اب اگلا سٹیج جو ان کا ہوتا ہے وہ تباہی اور بربادی کا ہوتا ہے تو حارد مسا الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے اتبا مہجد کر لیا تھا اس لیے حضرت مسا نے فرمایا کہ نزدیک ہے کہ اب تمہارا دشمن اللہ کے حکم سے ہلاک کر دیا جائے گا وہ فِي خلیفہ کون فی الحال اور پھر تمہیں خلیفہ کر دے گا وہ اس ملک میں یعنی تمہیں ان کا کامقام بنائے گا تو یہاں بنی اسرائیل کی ایک آزمائش وہ تھی کہ جو غلامی کے دور کی آزمائش تھی کہ وہ اس غلامی کے دور میں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں قائم رکھتے ہیں یا کہ کتر توڑ دیتے ہیں اور دوسری آزمائش اللہ نے آنے والے جملے میں فرمایا ہے کہ جب تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دی جائے گی تو فیا مضورہ کا فتح پھر وہ دیکھے گا کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کبھی غلامی کی صورت میں کبھی حکمران بنا کر کہ یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو ہر حال میں جوڑے رکھتے ہیں یا کہ یہ صرف راحت کے ساتھ ہیں وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ولقصهم من الصمرات لعلهم يذكرون نومة على سورة عراف یہ سور اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو تیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو اکتالیس تک کے آیتوں کے مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و وطالعہ ان باتوں کا تذکرہ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و وطالعہ نے بطور ہدایت کے فرعونوں کو عطا کی اور فرعونیوں کو بتائی اور سمجھائی اور ان پر ظاہر فرمایا کہ بھئی تمہارے نفع و نقصان کا مالک فرعون نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے اور وہ وہی ذات ہے کہ جو دن کے بعد رات کو ڈالتا ہے خوشحالی کے بعد بدحالی اور بدحالی کے بعد خوشحالی ڈالتا ہے لیکن نے اللہ تبارک وطالعہ کے ان آزمائشوں سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کی بلکہ جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہی مستحق ہے اور ہم ہی ان خوشحالیوں کے مستحق ہیں اس لیے یہ خوشحالی ہمارے پاس آئی اور جب ان پر بدہ لیا جاتی تو پھر وہ کہتے کہ یہ موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان نحوس کی وجہ سے ہے تو ہر دور میں ظالم ہمیشہ اپنی خوشحالیوں کو اپنے کارنامے قرار دیتے ہیں اور ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں مرتب ہونے والے نتیجوں کو مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ قرار دیتے ہیں چنانچ اللہ کے ہے وَلَقَدْ أخذنا اور یقیناً ہم نے پکڑا فرعون, فرعون والوں کو جسمینا قحط میں نقصاناتے اور میو کے نقصان میں لال لہنگی در کروں تاکہ وہ ان نصیحت حاصل کریں لیکن ان کا عرب عمل اس پہ یہ تھام الحسنتوں پھر جب پونچی ان کو بھلائی قالو وہ کہنے لگے لنا حاضری تم اور اگر پونچی ان کو برائی یا تو وہ نحوس بتلاتے تھے موسیٰ کی اور ان کے ساتھ والوں کی اللہ ہے اللہ سنو ان کے یہ نحوس اللہ ہی کے پاس لیکن ان میں سے اکثریت نہیں جانتے وکال لگے مہ من بھی جو کچھ بھی تو لائے گا ہمارے پاس نشانی بےا تاکہ اس کی وجہ سے ہم پہ جادو کریں فما ملا کا بھی سو ہم ہرگز آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی انہوں نے گویا کلی طور پہ مستقبل میں بھی حضرت مثال علیہ و سلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ بھائی جتنے بھی تو موجود لائے گا سو وہ جادو ہی جادو ہے اور ہم سے یہ توقع نہ کرنا کہ ہم اس پر یقین کر لیں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں ان پر یہ آگرہ بطور آزمائش اور امتحان کے نازل کی پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان والجراد اور ٹھٹیاں ولقلا اور چیچڑے یا رجوئے اور منڈکے و دم اور خون آ یاتم و فساتم یہ نشانیتی جدا جداخبر پھر وہ تکبر کرتے رہے وقان و قوم و مجرمین اور وہ گناہ قوم تھی تو یہ وہ معجزاد تھے کہ جو اللہ تبارک و تعلیہ مثال صلاحت والام کے زمانے میں ان پر ظاہر فرمائے کہ کئی مرتبہ تو وہ طوفان میں گر گئے اور وہ اس طوفان میں بہت برے طریقے سے پھنس گئے اور وہ اس طوفان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے جو اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی ہے جو ان سے بھی بڑا طاقتور ہے لیکن بجائے اس نقطے پر سوچنے کے انہوں نے ان طوفانوں کو گردش زمانہ کے حالات سمجھ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر دیا ولیادہ اور اللہ تبارک و ترن پہ ٹھڈیاں بیچ دی کہ وہ ٹھڈیاں ان کے فصلوں میں اتنے بڑے پیمانے پہ آئے کہ وہ ان کے فصلوں کو تباہ کرنے لگے اور فرحان اپنی کسی تدبیر سے بھی اپنے فصلوں کو ان سے بچا نہیں سکے اسی طرح وملا اور چیچڑ یا کہ ان کے کاٹے ہوئے جو دن ہیں اناج ہیں ان میں بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں پڑ گئیں اور ان کو نقصان پہنچانے لگے فرعون اپنے طاقت کے ذریعے ظاہر بات ان کا مقابلہ نہیں کر پایا اسی طریقے سے وقت وفادیہ اور منٹکے کے ہر جگہ منٹکے گھروں میں منٹکے برتنوں میں منٹکے پانی کے جگوں میں منٹکے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش نے کی اسی طرح اور خون کہ ہر چیز میں خون پانی میں خون کانے کے برتنوں میں خون ہر چیز میں خون ہی خون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سمجھانے کے لیے ان پر مختلف ادوار میں یہ نشانیاں نازل کی ولما وقل مرضو ان لوگوں کے برتنوں میں مفسرین نے وضاحت فرمائی اور ان لوگوں کے کانے کے جو دانے ہیں ان میں اور ان لوگوں کے گھروں میں منڈکی آتی تھی خون ہوتا تھا اور اسی طریقے سے چھچڑے پڑ جاتے تھے جھوئیں پڑ جاتے تھے لیکن انہی کے گھروں میں رہنے والے جو انہوں نے غلام بنائے رکھے تھے بنے اسرائیل کو ان کے کاننے کے برتن صاف رہتے تھے نہ ان میں منڈک ہوتی تھی نہ ان میں چیچڑ ہوتا تھا نہ اس میں ٹھڈی آتی تھی نہ اس میں کو خون آتا تھا جو ایک واضح علامات اور نشانی تھی اس بات کی کہ اللہ کو فرہونیوں کا یہ طرز عمل پسند نہیں ہے رضو اور جب پڑھتا ان پر کوئی عذاب تقال موسیٰ کہتے کہ اے موسیٰ لنا آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے حد سے بے معاہدہ جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے آپ کو شخص رضا اگر دور کر دیا ہم پر سے اس عذاب کو لنو من رکھا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے وہ لنو سی لن اور دوریے حضرت مسالم کے پاس آ کر اب مسالات وسلام دعا کر کے جب فلما پر جب کا ہم اٹھا لیتے انہوں ان پر سے اس عذاب کو ہم ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا ہم ان کو سن. تب وہ اپنے اس واد کو توڑ دیتے تھے اس وعدے سے انخلاف کر لیتے تھے تو پھر حضرت مصع علیہ صلاح والسلام ان سے کہتے ہیں کہ بے اللہ نے تم پر سے ایک عذاب کو ہٹا دیا ہے ایک آزمائے سے تمہیں آزادی عطا فرمائی ہے اب تو ایمان لے تو وہ جب ایمان اللہ سے انکار کر لیتے تھے تو پھر حضرت مصع علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ بے اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کو آزاد کر دو لیکن وہ لوگ پھر اپنے ان وعدوں کو چھوڑ دیتے تھے اللہ کا اشار ہے فانتقمنا منہم پھر ہم نے بدل لیا ان سے فاخرقنا ہم فی الیم میں پھر ہم نے ان کو غرر کر دیا دریا میں بے انہم قزدو بے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے ان نشانوں کو تتلایا وکانو انہا اور عورتیں وہ اس سے غفلت کرنے والے واغرسنا القوم اللذین اور ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو کانو یستوزعفون مشارق الارض ومغاربہا کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا اللہ تبارت نصیحا وہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی یعنی ان لوگوں کو ہم نے وہاں کی حکومت عطا فرمائیں کہ جو اس پورے علاقے میں چاہے مشرقی علاقہ ہو یا مغربی علاقہ جس میں ان کو غریب اور کمزور تصور کیا جاتا تھا و چن مچغلی مطوربل اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا الا بنی سرحیل بنی سرحیل کے اوپر دما صبر ان کے صبر کی وجہ سے وہ اور برباد کر کے رکھ دی ہم نے ماں کانہ یس ہوں جو کچھ بنایا تھا فراؤن اور اس کی قوم نے وہ ماکانوں تیارشن اور جو کچھ انہوں نے پہنچا کر کے پٹایا ہوا تھا یعنی ان کی اونچے اونچے محل عریشہ اونچے چھتوں والے مکانات کو اللہ تبارک نے ان کو بھی انعام عطا کر دیا ان سے خالی کرا دیا وجابذنا ببن اسرائيل اور پار وتر کے ہم نے بن اسرائيل کو البخرا دریا سے فئات و على تو وہ پہنچے ایک قوم پر یاقفونا على اسنام کہ وہ پھوجنے لگ رہے تھے اپنے بتوں کے قالو کہنے لگے یا آپ ہم بھی ہمارے لیے ایسے معبود بنا دیجئے جیسے ان کے بت ہیں جلون بے شک تم بہت ہی زیادہ نادار کون ہو تو غلامی کا اثر ان کے ذہنوں اور ان کے دماغ کے اندر مضبوطی سے جم چکا تھا اور وہ بت پرستی سے بڑے متاثر ہو چکے تھے اس لیے جب وہاں سے حضرت مسال سلط وسلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے تو ان کا گزر ایک ایسے بستی پہ ہوا کہ جہاں کے باشندے بت پرست ہے جب ان بنی عصرائن نے ان بت پرستوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی مسا علیہ السلام سے درخواست کر کے کہنے لگے کہ مسا ہمارے لیے بھی ایسے کوئی خدا بنا لو تو مسا علیہ السلام نے فرما اللہ کے بندو ان بےشمار خداوں کی بندگی سے میں تمہیں آزاد کرا کر ایک اللہ کی بندگی کے لیے نکال لایا ہوں اور اب تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ تمہارے لیے ویسے خدا بنا لیے جائے جیسے کہ ان کے خدا ہیں یقیناً تم بڑے نادام ہو تو غلامی کے اثرات زمانہ دراز تک قوموں کے ذہنوں میں نقش ہو کے رہتے رہتے رہتے ہیں. حضرت علیہ السلام نے فرمایا، انہا متبرم فی. یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں اس چیز میں جس میں وہ لگے ہوئے ہیں وبا کی رمنا یا ملون اور غلط ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں قال فرد مصان فرمایا اغير الله ابغيكم الهن کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں ڈھونڈوں تمہارے واسطے معبود وہ فضل لكم على العالمين اور اس نے تم کو بھड़ाई دی ہے تمام جہان والوں پر واذ ان جیناکم من ال فرعون اور اب اللہ تبارک وتعالى براہ راست ان بنی ضعیل سے مخاطب ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو فراؤنیوں سے یسو مذابیں جو دہتے تھے تم کو برا عذاب اور وہ اس صورت میں یو قتل ابلاحم کے وہ ماں ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو یستا ہیوں نسا اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہارے خواتین کو وفی زا نمبلا غبر کم عظیم اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کے طر سے تو اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ احسان کیا کہ تم جو اپنے غیرتوں کے محافظت سے مقبور اور لاچار ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری حفاظت کی اور وہ جو تمہارے نسل کشی کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بچائے رکھا اور اب تم اس ایک اللہ کو جوڑ کر اب خیروں کو تلاش کرنے لگے ہو کہ ان کو تمہارا خدا مقرر کر دیا جائے وآخر تعوانا الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي نو سورہ سراف کی یہ ستروں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر 143 سے لے کر آیت نمبر 148 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان احسانات اور انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کی کہ اللہ نے ان کو غلامی سے نجات عطا فرمایا اور وہ پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ اے مسا اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیے جس پر ہم دلچمی کے ساتھ عمل کر کے دکھلائیں مسالِ سلاط وسلام نے ان کا یہ معاوضہ بارگاہ الہی میں پیش کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کم از کم تیس دن اور زائد سے زائد دن کا وعدہ فرمایا ہے کہ تیس اور چالیس دن کے درمیانی مدت میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک بہنما حصول عطا فرمائے گا حضرت مثال اثرات وسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے توار شریف کے عنایت کے لیے کوئی دور پہ بلایا تاکہ وہ تیس اور چالیس دنوں کے درمیان مدت میں وہاں پہ احتکاف یا یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں مشغول ہو ہر مصعلیہ صلاح والسلام نے اپنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پیغام سنائی اور حضرت ہارون علیہ صلاۃ والسلام کو اپنا نائب مقرر کر کے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کی رہنمائی کریں خود کوئی طور پہ تشریف لے کے پیچھے انہیں بنی اسرائیلیوں میں جو ایک شخص تھا سامری نام کا اس نے بہت خوبصورت انداز سے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر کے رکھ دیا پہلے تو اس نے بنی سہیلیوں سے کہا کہ بھئی سے کر بھائی وقت جو ہم سونا اور چاندی لے کے آئے ہیں یا ہمارے خواتین لے کے آئی ہیں زیورات کی صورت میں ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے لہذا وہ سب کے سب جمع کر دی جائے جب وہ جمع کر دیا تو اس سامری نے ان کو آگ لگا دی اور ان کو پگلا کر کے اس سے گائے کے بچے کی ایک مورتی بنائی اور لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ ہے ہمارا اور تمہارا خدا موچا علیہ و سلام اس قبول کر کے اس کے میں کوئی دور چلے گئے ہیں. اب تم اس کے بندگی کرنا شروع کر دو ہر دہاروں علیہ سلاۃ وسلام نے ان کو روکا لیکن جیسے گزشتہ رکواٹ میں ہو گزرا ہے کہ وہ لوگ بدپرستی سے بڑے متاثر تھے غلام رہ چکے تھے اور ان کے ذہنوں میں بت پرستی نفش ہو چکی تھی اس لیے ایک بڑی جماعت سامی جی کے ساتھ اس گائے کے بچے کے مورتی کے پوجا میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس سے مسانف کا تو پھر ہم رک جائیں گے لیکن یہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہے اس لیے کہ جب مسائیں گے تو وہ ہماری ہی تیروی کریں گے ہر موس وسلام میں طور ترکے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا مجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ہلنے لگا اور حضرت دن علیہ سلاۃ والسلام گھبرا کر کے بے ہوش ہو کر گر پڑے جب علیہ سلاۃ والسلام ہوش میں آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنے لگے کہ پرورتگار تیرے ذات پاک ہے میں, نا... میں نے توبہ کی تیرے طرف اور میں سب سے پہلے اے یقین لانے می والوں میں سے ہوں کہ تو بہت بڑے قدرتوں کا مالک ہے چنانچہ کے شار ہے بنا موسا اور وابے کیا ہم نے موسا سے سلاسی نیلن تیس راتوں کا وہ حتمنا بےحش اور ذریعے ختم واپس پوری ہو گئی رب رب کی راتوں. وقال موسیٰ اور موسا علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی ہارون ہارون علیہ السلام سے کہفہ بن جام میرے قوم میں نائب بن جائیے وہ اسلحہ اور ان کا اصلاح کرتے رہیے ولا سبیل اور ان میں سے مفسدوں کے راستے پر نہ اس, اس کے رب نے بالا تحد موس علیہ السلام نے فرمایا رب اے ان مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں اللہ نے فرمایا لن ترانی تو مجھ کو ہر گز نہیں دیکھے گا اللہ کے دیکھیے اس پہاڑ کی طرف سو اگر تیرا رہا اپنے جگہ پر فسو سو تو مجھ کو پرانی پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر جانو دکا تو کر دیا اس کو بے خوشر پھر جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو تو تو پاک ہے تو میں نے تیرے طرف توبہ کی. تیرے طرف رجوع کیا وہ اول ابنین اور میں سب سے پہلے یقین لانے والوں میں سے یا قادا اللہ تبارک وطالیہ نے فرمائے کا علم نہ میں نے تجھ کو امتیاز دیا ہے تجھ کو چن لیا ہے میں نے منتخب کر لیا میں نے ان لوگوں سے بیرسالاتی اپنے پیغام کے ذریعے اور بے کلامی اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے ذریعے فخر سو لیجیے ماں آتے جو کچھ میں نے تجھ کو دیا حکم میں شائقرین اور ہو جائیے اس پر شکر ادا کرنے والوں میں سے ہم نے ہر دم اوسا علیہ سلاۃ والسلام کو جو کتاب اطا فرمائی تھی اس میں کیا تھا اللہ نے قرآن مجیب میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے کہ وہ قدم نہ لو فی اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت و تفصیل اور تفصیل کل ہر چیز کی فخو صاب لے لیجیے اس کو مضبوطی سے وہ امرقم کا اور حکم کیجیے اپنے قوم کو یا قزو بھی احسانہ کہ وہ اس کو پکڑے رکھیں بہتر انداز سے سعریف الفاسقین ان قریب میں تمہیں دکھلاؤں گا نا فرمانوں کا دکھانا سرفان آیات یہ لذینہ پھر میں پھیر دوں گا اپنے آیاتوں سے ان لوگوں کو یا تکبروں نفل عردے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق نہ حق وہ انیرو کل آیتمنویحا اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ انیر و سبیلا روشنیں اور اگر وہ دیکھیں ہدایت کا راستہ خزو سبیلا وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے وہ انیر و اور اگر وہ دیکھے گمراہی کا طریقہ یت سبیلا تو فوراً اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے یعنی گمراہی کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع ہو جائیں گے لیکن ہدایت کا راستہ جب ان پر واضح کر دیا جائے گا تو اللہ کے حکموں پر چلنے سے خود کو روکیں گے ظاہر یہ اس لیے نا کہ انہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا وہ کام اور تھے وہ ان سے بے خبر تو اللہ کے احکامات کے جھٹلانے کا جو رد عمل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو دولت ہدایت اور نیٹ عمار کے توفیق سے محروم کر لیتا ہے اسی لیے جتنے بھی کفار ہیں عقل میں فہم میں اور دنیاوی علم میں ہو سکتا ہے کہ وہ عام مسلمانوں سے زیادہ سمجھدار ہو لیکن ان کی سمجھ دین کے راستے میں ان کی رہنمائی نہیں کرتا اس لیے کہ انہوں نے اپنے سمجھ کے اوپر نفرمانیوں کے بھر دے ڈال رکھے ہیں اور اللہ کے احکامات کے جٹلانے کا یہ اثر ہوا وہ لبی نقصب اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلایاخرت اور آخرت کی ملاقات کو شبت و آماد ہوں برباد بھی ان کی محنتیں وہی بند پائیں گے وہ جو کچھ وہ عمل کرتے تھے تو اللہ تبارک بتا دا کہ ہاں بندے کو وہی کچھ ملے گا بندہ اسی کا سامنے سامنا کرے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتا چلا آ رہا ہے اگر دنیا میں وہ ظالم رہا تو وہاں تو وہ اپنے ظلم کا بدلہ پائے گا اور اگر دنیا میں وہ منصف رہا تو وہاں پر اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا وہ اخر دعوانہ اپنی حمد سے سرغنہ نہیں اور گیدا ہی میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعدي من حليهم عجلا جسد له خوار نو اخبار کی یہ اٹھارہ رقو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سو اڑتالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو باون تک کے عیاقوں پر مشتمل ہے اس رقو میں گزشتہ واقعی کا اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ نے تسلسل کو برقرار رکھا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ جب موسا علیہ صلاح وسلام کوئی طور پہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو پیچھے سامری جی نے اس ان کے قوم کے ایک بہت بڑے حصے کو گمراہ کر دیا اللہ تبارک وطالعہ ان لوگوں سے گلہ کرتا ہے جو گمراہ ہوئے تھے کہ بھائی وہ ایک ایسے بے جان بچڑے کی پوجا میں لگیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو راحت عطا کر سکتا ہے اور نہ وہ ان سے باتیں کر سکتا ہے تو پھر ایک ایسے بے جان بدھ کی پوجا میں رکھ کر انہوں نے کون سا عقل کا کام کیا ایک زندہ اور زندگی عطا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر جو بے جان پتروں کو اور بے جان مورتیوں کو اور اللہ کے مخلوق کو خالق مانتے ہیں ان سے بڑا نادان اور کون ہو سکتا ہے اللہ کا ارشاد ہے وقت خزا قوما اور بنا لیا موسا علیہ السلام کے قوم نے ان کے بعد یعنی ان کی کوئی طور پر چلے جانے کے بعد من خلیم اپنے زیورات سے اجلن ایک, جسدن ایک جس کا ایک وجود تھا ایک جسم تھا لہو خوار اور اس میں ایک گائے کی سی آواز تھی یعنی انہوں نے جب وہ ڈھانچہ بنایا اور اس کو جب اٹھایا اور ایک طرف سے جب اس میں آواز اہل ہو رہا اور, اور دوسری طرف سے نکل رہا تھا تو اس سے ایسے, ایسے آوازیں نکل رہی تھی جیسے کہ گائے کے بچے کی آوازیں ہوتی ہے اللہ کے اشاد علم کہ انہوں نے یہ نہ دیکھا لا مہم یہ کہ نہ وہ ان سے باتیں کر سکتا ہے ولا اللہ یہ سبیلا اور نہ ان کو اسے راستہ بتا سکتا ہے اتخو انہوں نے اس کو بنا لیا وہ کالو ظالمین اور وہ بڑے ظالم تھے یعنی اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا وہ لما سو کے تفیع ادیم اور جب پشتائے وراؤو انہم قد مقبلو اور وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں قالو تو کہنے لگے لم يرحمنا ربنا اگر ہم پہ رحم نہ کیا ہمارے و ہم ہو برباد ہونے والوں میں سے ولما رجا اور جب لوٹ آئے مسالۂ اپنے قوم میں قزبان غصے میں آصف افسوس کرتا ہوا قال حضرت بہت برا کیا تم نے جو تم نے میرے بات کیا ہے آجل تم امر ربکم کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے وہ القل اور آپ نے جلدی سے وہ تختیاں ڈال دی رکھ دی جن پر تو کے تعلیمات اللہ تبارک و تن دیے تھے دی دی. وہ احاذہ برا سے آخری ہی اور بکر حرد مثال صلاحت وسلم نے اپنے بھائی کے سر کو یجر ہوئی جو کھینچ رہے تھے ان کو اپنے طرف یعنی اپنے بہی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کے اپنے کھینچا حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ماں کے بیٹے ان القوم بے شک میرے قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا وقادور قریب تھا یہ کہ وہ مجھے جان سے مار دیں فلا ڈالتے فلاں سو مجھ پہ نہ ہنسانا میرے دشمنوں کو اللہ تجانیہ مالخو میں سالمین اور مجھے نہ ملانا ان گناہگار لوگوں کے ساتھ اس لیے کہ نہ تو میں نے یہ کام کیا ہے اور نہ ان کو اس طرف رائب کیا ہے بلکہ میں تو ان کو روکتا رہا لیکن یہ تو میرے مارنے پہ تیار ہو گئے تھے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشار ہے کہ حضرت مسالۂ سلاۃ وسلام نے اپنے بئی حضرت ہارون کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا جرم ہو اور آپ ان کو اپنے طرف کھینچ رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا اور ان کو گمراہ ہونے سے نہیں روکا تو ہر ہتھیاروں میں نے سلاۃ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو روکا تھا لیکن انہوں نے میرے نافرمانی کی اور یہ کہا کہ بھائی یہی ہمارا خدا ہے اور موسا کا خدا سو اگر اس سے آگے بڑھ کر میں ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو یقینا ان کے ساتھ پھر ہماری جنگ ہوتی لڑائی ہوتی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میری واپسی کا انتظار کیوں نہ کیا لہذا میں نے اسی کو آفیت سمجھا کہ بھئی آپ کے آنے تک ان کو ان کے ہار پر رہنے دیا جائے حضرت مثال علیہ و سلام جب سمجھ گئے کہ بے اس میں میرے بھائی کی کوئی کمزوری نہیں ہے تو کالا علیہ السلام بھولے مجھے معاف کر دیں ولی اخی اور میرے بھائی کو وادخلنا اخلنافی رحمت اور داخل کر دیجئے ہم کو اپنے رحمت میں وانتا ارحم انترہم اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وآخر أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين نوة بارس سرع آراخ كي يكنني سرقوها اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو بون سے لے کر آیت نمبر ایک سو اٹھون تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی سعیل کے حسن شکریہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آل فرعون کے مظالم جبر و استباد سے نجات عطا فرمائیں تو بجائے شکر کرنے کے انہوں نے حضرت موس علیہ صلاحت وسلام کے کوئی طور پہ جانے کے دوران یہ میں پیچھے سونے اور چاندی کو پگلا کر اس سے گائے کے بشری کے شکل کا ایک مورت بنایا اور اس کے بارے میں انہوں نے بڑے پیمانے پہ پروگنڈا کیا لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ یہ ہمارا اور موسا کا خدا ہے اور انہوں نے حضرت مسا علیہ سلاۃ وسلام کے پیروکاروں میں سے ایک بڑی جماعت کو غلط فہمی میں مبتلا کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان آیاتوں میں ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جنہوں نے ایک زندہ اور زندگی عطا کرنے والا اللہ کو چھوڑ کر ایک بے جان اور اللہ کے بتائے بغیر ان لوگوں نے جس مخلوق کو اپنا معبود بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ جدالت موسیقی کا بھی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشعار ہے تفض الدہ جنا البتہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا سینالہم ان کو جل پہنچے گا غبب غب غضب ان کے رب کا وہ ذلت خلحی زندگی میں وہ کا نج دل اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بختان باننے والوں کو کیونکہ ان لوگوں نے جب اس بشرے کے مورتی کو بنایا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی حاضہ و الام موسا فنسی یہ ہے ہمارا اور موسا کا خدا جسے وہ بھول کر کوئی دور پہ تلاش کرنے کے لیے چلے گئے ہیں اور جب موسا آئیں گے تو وہ بھی اس کے پوجا کریں گے انہوں نے یہ بہتان بندا اس بچرے کے بدھ کے بارے میں کہ وہ یہ خدا ہے اللہ تبارک و اطالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے اس بختان کے اور آئندہ بھی جو لوگ اپنے باتوں کو اللہ کی باتیں کہہ کر اللہ پر بختان باندھیں گے تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے اللہ کا غضب ہوگا اور دنیاوی زندگی میں ان کے لیے رسوائی والذین لدین عامر آتے اور وہ لوگ کہ جو برے اعمال کر گئے تابو من ممبازہ پھر توبہ کی اس کے بعد وہ اور ایمان لے ان ربک من ممباز لغفور الرحیم بے شک چر رب توبہ کے بعد البتہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے توبہ کمانا لوٹ کے آنا توبہ کی تین یا چار شرائط ہے تین تو اس صورت میں ہے کہ ایک شخص نے ایک کام کیا ایک عمل کیا اور اس عمل کے پیچھے پھر وہ پریشان ہوا کہ بھی مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کی تین شرائط ہیں ایک تو یہ جو کچھ وہ اس سے پہلے کر چکا اس پر ندامت کا اظہار کرے دشمانی کا اظہار کرے کہ بھائی جو کچھ میں نے کیا غلط کیا دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ جس وقت پریشانی کا اظہار کر رہا ہو تو یہ اس برائی والے کاموں سے یا اس برے ماحول سے الگ ہو جائے ان معاملات سے خود کو الگ کر دے جو برائی یا بروں کے زمرے میں آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ برائی کے اندر مصروف اور کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہے ہیں یہ توبہ ہے تیسری شرط یہ ہے کہ آئندے کے لیے یہ عزم مصمن یعنی پختہ ارادہ کر لیں کہ میں جب تک جان میں جان ہے اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا جب اس طرح سے بندہ اس عزم کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے اور چوتھی شرط ایک صورت میں یہ ہے کہ اگر اس نے نادانی یا بہ علمی کے دوران میں کسی کا کوئی حق لیا ہے تو وہ حقدار کو اس کا حق واپس کر دے لیکن اگر وہ حقدار نہیں ہے کہ جس تک اس کا حق پہنچایا جائے وہ کہیں گم ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے تو اب اتنی ہی مقدار کے جو چیز اس نے اس سے غصب کی تھی زبردست چین رکھی تھی اس کو راہ خدا میں خرچ کر دے اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر اس شخص کو پہنچا دے یا اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ اس کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دے کہ میں نے آپ کا یہ حق لیا ہے لیکن اب میرے حالت آپ کے سامنے ہیں اگر آپ معاف کر دیں تم بڑی مہربانی ہوگی اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو بھائی جیسے ہی میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا تو میں آپ کا حق آپ کو لٹا دوں گا یہ چار شرطیں ہیں توبہ کرنے کی صرف کانوں کو ہاتھ لگا دینا کسی سانحے یا کسی خوفناک منظر کو دیکھ کر یہ توبہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کو ایسے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کیا تم توبہ کا مذاق اڑا رہے توبہ یہ نہیں ہے بلکہ پھر آپ نے توبہ کے شرائط بتلا دیے جیسے میں نے عرض کی ورن میں غصہ الواح آپ نے وہ تختیاں اٹھائیں اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت تھی رحمت ان کے واسطے جو اپنے رب سے عجدتے ہیں یعنی اللہ نے کو کوئی طور پہ کتاب تفرمائی اور جو نسخوں میں لکھا ہوا تھا حضرت مسالات علیہ سلام نے اپنے قوم کے درمیان پہنچ کر جب ان میں سے ایک بڑی جماعت کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھا تو آپ جلال میں آ اور آپ نے وہ تختیاں جلدی سے ایک سائڈ پہ رکھ دی اور آپ سیدھے رہنما اپنے بھائی جو ذمہ دار بنائے گئے تھے ان کے طرف لب اور آپ نے ان کو بھالوں سے پکڑا جو کہ گزشت روپوں میں ہو گزرا ہے یعنی آپ نے قوم کی رہنمائی میرے عدمی موجودگی میں کیوں نہیں کی تو قوم کے رہنما کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رایہ کو ایسے راستوں پہ چلنے سے روکیں ایسے امور کے ارتکاب سے روکیں ایسے طرز زندگی اور عقائد کے اپنانے سے روکیں کہ جو طرز زندگی اور عقائد ان کو اللہ کے ناراضی کی طرف لے جائیں جیسے کہ حضرت مثال صلاحت السلام نے قوم سے پوچھ گچھ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان پہ جو رہنما بنائے گئے تھے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام ان سے پوچھ گچھ فرمائی جب غصہ ختم ہوا تو موسال سلاط والسلام نے وہ تخیاں اٹھائی جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اب حضرت موسلا نے جب قوم بن اسرائیل کے سامنے اللہ کے احکامات بھی کہے تو مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے یہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسا ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کے ذہنوں میں یہ ایک وسف آتا یا ایک سوال تھا خدش آتا کہ موسا علیہ السلام جو چالیس راتیں پٹور پہ گزار کے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نے سے بنائی اس اس خواہش کا اظہار کی کہ اے موسا ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی آپ اور اللہ کے درمیان ہونے والے گفتگو کو سنیں تو حضرت مساصلات وسلام نے فرمایا کہ بھائی سارے قوم کو تو پٹور پہ لے جانے سے میرا آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے اندر سے ستر بندے منتخب کر لو اور یہ انتخاب متفقانہ ہوں ان کو میں لے کے چلا جاتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو میرے اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنا لے جب انہوں نے متفقہ طور پہ ستر بندے منتخب کیے اور وہ کل طور پہ چلے گئے انہوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہونے والے گفتگو کو سنا تو وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اے موسا ہم کیسے اعتماد اور یقین کر لیں کہ یہ دوسری طرف سے آنے والی آواز اللہ کی ہے آپ اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اللہ کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کو ان لوگوں کی یہ ضرورت اور یہ توہین امیز درز عمل پسند نہ آیا اللہ نے ان لوگوں کو زلزلے کے ایک زوردار جھٹکے اور چیز کے ساتھ ہلاک کر دیا حضرت مصع صلاحت وسلام کو ایک پریشانی لاحق ہو کہ اگر اس قوم کو قوم کے سرداروں کو یہیں پر میں چھوڑ کر کے واپس جاؤں گا تو قوم کے لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے بڑوں کو لے جا کر کے مروا کے واپس زندہ آگے اور وہ کسی طریقے سے حضرت مثال صلاحت وسلام کے بات اعتماد اور اعتبار ہی کر کہ بھئی اگر زلزلے سے سبوں نے مرنا تھا تو پھر حضرت مثالیہ صلاح وسلام کو بھی فوت ہو جانا چاہیے پھر ہمارے سردار ہی کیوں مرے اس لیے حضرت مثلیہ صلاحت وسلام نے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ یہ تو میرے لیے ایک آزمائش ہے تو ان لوگوں کو پھر سے زندگی عطا فرما دے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے ان کو پھر سے زندگی عطا فرمائے تاکہ ان لوگوں کو اللہ کے شان شوکت اور قدرت کا اندازہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں انہی باتوں کا تذکرہ فرمایا وقتار روسا قوم ہو اور چنلیے موسا نے اپنے قوم میں سے سب عنجل ستر آدمی قاتینہ ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کے لیے حلم نہ حضرت مرغفتوں پر جب ان کو زلزلے نے پکڑا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربیہ میرے رب لو شیتا اگر تو چاہتا ہلاکت ہوم کہ تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو وہ مشکوبی حت ہلکن کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہمارے قوم کے نادانوں نے انہیں فکنت یہ سب تیرے آزمائش ہے جو ذل و بحا منتشا تو گمراہ کرتا ہے اس آزمائش کے ذریعے جس کو چاہتا ہے وہ تحدی منتشا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اس لیے کہ ان کے ہلاکت میں بھی سامان ہدایت نہ اور بوتا اللہ کے قدرت پر یقین یقینا اللہ تو ہی ہمارا کار ساز ہے فغفر لنا سو ہم کو ہم نہ ہم پہ ہم فرما دیں وہ ہم تو خیر الغافرین اور تو سب سے بہتر بچنے والا ہے وقت نا سی حضی دنیا حسن اور لکھنے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھائی اور پھر آخر آخرت میں بھی امنا خود نہ الیک ہم نے روجو کیا اکیلے طرف اولا اللہ نے فرمایا عذابی اصیبو من اشاؤ میں عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں وہ رحمتی وسعت اور میرے رحمت شامل ہے ہر چیز کو فسا سو میں وہ لکھ دوں گا ان کے لیے جو میرے تقوا کرتے ہیں وہی اتون زکوۃ اور جو ادا کرتے ہیں وہ اللہ ددینہ ہم بے آریاتی ناون اور وہ لوگ جو ہمارے باتوں پر یقین رکھتے ہیں اللہ یہ طبی جو پیروی کرتے ہیں رسول کے ایسے رسول اور النبی جو نبی امی ہے یعنی ظاہری تعلیم کے لیے انہوں نے کسی استاد کے سامنے تلمز نہیں رکھے بلکہ براہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم حاصل کی یہ حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں صفت ہے کہ آپ نے دنیا کی مادی تعلیم کسی سے حاصل نہیں کی اور اس مادی تعلیم کے حوالے سے آپ کو امی کہا گیا یعنی جو پڑا ہوا نہ تھا اگر آپ مادی تعلیم حاصل کر چکے ہوتے تو پھر کفار یا غیر یہ الزام لگاتے کہ بے چونکہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے لہذا انہوں نے اپنے طرف سے یہ کلام بنایا اور اس کو پھر اللہ کی طرف سے منسوخ کیا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اس کہنے کی لیے بھی موقع فراہم نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی رکھا اللہ جی ہوں مختو بنا فتورات کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا وہ اپنے پاس تورات میں وہ انجیل اور انجیل میں اور تورات اور انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایا صفات میں سے یہ ہیں کہ بھی جب وہ آئیں گے تو یہ امرحم المعروف وہ حکم کرتا ہے لوگوں کو اچھے کاموں کا وہ انہر حمان اور وہ منع کرے گا ان کو برائیوں سے وہ یو حل الحمد یہ بات اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور یو حرم و اور جو خبیث چیزیں ہیں ناپاک چیزیں ہیں وہ ان پر حرام قرار دیں گے وہ اضاء اور وہ اتارتا ہے ان پر سے اسرحم ان کے بھوج وغبال اللہ تھی اور وہ قیدی جو ان پر تھی یعنی وہ خواہشات کے قیدی اور جو معاشرے کی قیدی تھی اور جو بدعات اور رسومات کے انہوں نے اپنے اوپر بھوج لاد رکھے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول اللہ نے تورات تو میں تذکرہ فرمایا کہ لوگوں پر سے ان بوجھوں اور توقوں کو اتار کر دیکھیں گے فل لدین امن تو جو لوگ اس پر ایمان لائے وہ ضرور ہو اور اس کے ذفاقت کی نظر ہو اور اس کی مدد کی وہ تب ان نور الداری کی اس نور کی مَاہُ جو اس کے ساتھ اترا ہے یعنی اللہ کا قرآن المفلحون یہی لوگ ہیں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والے یہ آیات بھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر رسالت کے اس بات میں بالکل واضح ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں میں سب کے طرف اللہ کا رسول بنا کر بیچا گیا ہوں یو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نو انسانی کی نجات دہندہ اور رسول ہے اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہیں نہ یہودیت میں ہے نہ کسی اور مذہب ہے نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اپنانے اور اسے اختیار کرنے میں ہے اس آیت میں اور اس سے پہلے آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ وسلم کو النبی الامی کہا ہے یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے امی کے ہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اہم قریم صفت سے متصف فرما کر کفار کے زبانوں کو ہمیشہ کے لئے بن کیا تاکہ وہ اسلام قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حوالے سے کوئی نقطتی نہیں نہ کر سکے وآخر دعوانا اندل حمد فللہ اعوذ باللہ من الحیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا من الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميد فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لألكم تختدون نو سورہ سر کے یہ بیسو رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو اٹھن سے لے کر آیت نمبر ایک سو تریسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ابدیت اور عالمگیریت کا تذکرہ فرمایا ہے گزشتہ کئی رکوات میں ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام کو دنیا میں لوگوں کے ہدایت کے لیے مبوس فرمایا جن میں سے حضرت علیہ السلام ہے حضرت صالح علیہ السلام ہے حضرت موسا ہے حضرت حصہ ہے اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ سلاط و سلام ہے ان تمام انبیاء کرام نے اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے اللہ کی مرضی رکھی اور ان کو ایک اللہ کے بندگی کی طرف دعوت دی لیکن اللہ کے ان پیغمبروں کی جو دعوت تھی وہ ایک محدود علاقے اور محدود وقت کے لیے تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان پیغمبروں کی زبانی ان قوموں پہ یہ بات واضح فرمائی کہ یا قوم اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو مالکم من الہ ال تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بیچے ہوئے رسول ہیں اور ہم بڑے خیخ اور امانت دار ہیں لیکن اس کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا اب بیجا ہوا رسول ہوں وہ اللہ کہ جس کے ملکیت میں آسمان اور زمین ہے اور جس کے دست قدرت میں لوگوں کی زندگی اور موت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد ہے دیجئے، یا اے لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کے طرف اللہ لہو ملک اب کہ جس کے حکومت ہے جس کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین لا الہ، کسی کی بندگی نہیں اللہ ہوا سوائے اس کی وہی زندہ کرتا ہے وہ اور مارتا ہے عام بلّاہ سو ایمان لاؤ اللہ پر وہ رسول ہی اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر وہ نبی ان نبی جو نبی امی ہے اللہ ہو جو, جو یقین رکھتا ہے اللہ پر کے سب کلاموں پر وہ کرو اللہ راستہ کے آخری کا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ جلیل و قدر اور عظیم و شان پیغمبر ہے کہ ان کے صفات اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمائے اب اللہ تبارک و طلب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ بھائی یہ ہے وہ نبی امی جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہوتا چلا آ رہا ہے اس کی پیروی کرو ان پر ایمان لیاؤ اور ان کی مدد کرو تاکہ تم کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کا پتر اس گرہ ہے کہ وہ من قوم موسیٰ اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں امت ایک گروہ ہے یہ دون بالحق ہے جو رابط لاتے ہیں لوگوں کی حق کے ساتھ وہ بہی یادلون اور وہ اسی حق کے مطابق لوگوں میں انصاف کرتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دیں اللہ دبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وَقَدْ تَعْنَا هُمُ اور جدا جدا کر دیے ہم نے ان کو بارہ دادوں کے اولاد میں بڑے بڑے جماعتوں کی صورت میں خینا الى اور ہم نے حکم بے جموسا سلاۃسلام کی طرف یہ خواہ قومہ ہوں جب پانی مانگا اس سے اس کے قوم نے حجر یہ کہ مارے اپنے لاٹھی اس پتھر پر پھول نکلے اسے بارہ چشمے قد علما یقیناً پہچان لیا کل گنا سے مشورہ بہم ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کے گاٹ کو زل علیہ ملغ مانا اور سایہ کے ہم نے ان پر بادلوں کا وہ انزن علیہ وسلوا اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوا قرو کا یہ بات زبنا کو موسری چیز جو ہم نے تمہیں بطور رضو کی دی ہے وہ نا اور انہوں نے ہمارا کچھ بھی نقصان نہ کیا یعنی ہمارے حکموں کے خلاف کر کے وہ لیکن کا نو انف صحنی وہ اپنے ہی نقصان کرنے والے جو لوگ اللہ کے حکموں سے پہلو تحقیق کرتے ہیں تو اللہ کے حکموں کے چھوڑنے اور توڑنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اللہ کے حکموں سے توڑنے سے اور چھوڑنے سے انسان اپنے اخرت کے راحت کو توڑ دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو یہ اشارات ہیں جو واقعات پہلے ہو گزرے ہیں حضرت مسا علیہ صلاحت وسلام کے جو پیروکار تھے بنی ساحل یہ بارہ دادوں کے اولاد تھے اور یہ وہی بارہ بیٹے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ صلاحت و کے تھے کہ ہر بیٹے کے آنے والی نسل بڑے بڑے قبیلوں کے صورت اختیار کر گئی اور یہ ایک ایسی نہ اتفاق تھی کوئی ایک دوسروں کے استعمال کی چیزوں کی خرید بھی نہیں جانتے تھے اس لیے جب انہوں نے ہر مصعل سلاۃ والسلام سے پانی طلب کیا اور مثال سلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے لاٹی کو پتھر پہ مارا تو وہاں سے ایک نہیں بلکہ بھارت چشمے پھوٹ پڑے تاکہ یہ ادادہ ادادہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا کرے مسکن ہوں اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو حاضیل قریت اس شہر میں وہ کلو اور کاؤ اس میں ہے تم جہاں سے چاہو وکولو اور کہو خط تم اے ہمارے گناہوں کو بخش دے ود حل البہ سجن اور داخل ہو اس شہر کے دروازے میں سجد کرتے ہوئے نقصر ہم بخش دیں گے تمہارے خطاؤ کو سنزيد المسن البتا زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو میدانِ تہ کا واقعہ ہے کہ قومی امانبا کے خلاف جنہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں کو قبض کیا تھا حضرت مسالیہ علیہ و جب ان کو لے کر کے ان کے خلاف سرحد پہ پہنچے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ طاقتور قوم ہے تو انہوں نے حضرت مس علیہ صلاحت کے ساتھ جہاد میں جانے سے انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالیس سال تک ان کو میدان دیہ کے اندر سرگردان چھوڑا کہ یہ لوگ چالیس سال تک اسی حالت میں رہیں گے اور یہ لوگ کوئی نمایاں کامیابی اور راحت کا سامان حاصل نہیں کر سکیں گے اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ان پہ جاری کیا کہ اس کھلے میدان میں بادلیں ان پہ سائیا کرتی اور ان کے کھانے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین شکار کے رندوں کا بندوبست کیا جو ان کے قریب آتی اور آرام سے راحت سے راحت یہ لوگ اس کا شکار کر کے پرکید نظر پاتے ساتھ ہی ان لوگوں نے جب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی تبدیلی کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے حکم دہر موسع صلاحت والسلام کو کہنے کہیے کہ وہ پاس جو دوسری بستی ہے یہ لوگ وہاں داخل ہو اور استغفار کرتے ہوئے جائیں ہم ان کے گزشتہ کتاحی کو, کو بھی معاف کر لیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو ان کے خواہشات سے بڑھ کر اجرت فرمائیں گے لیکن حضرت مصالح علیہ و سلام کے تعلیمات کے برخلاف فبدلزین ظلم منہم سو بدل دادا ظالموں نے ان میں سے قولا بعد غیر الزی برخلاف اس کے قیل الحم جو ان سے کہا گیا تھا یعنی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ بھائی اد الباب سجدن جاؤ اس دروازے میں یعنی شہر کا جو بڑا دروازہ ہے اس سے داخل ہوتے ہوئے جاؤ اور خدم کہو حد عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے توبر استفار کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں تو اللہ نے فرمائیں کہ جب یہ یہ کہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن راستوں پہ جاتے ہوئے بجائے توب اور استغفار مانگنے کی ان لوگوں نے اپنے ان باتوں کو بدل کر کے ڈال دیا جن کا ان کو تعلیم دیا کیا تھا تو اللہ تبارک و وطالع ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں نے یہاں بھی گستاخی کی تو اب فرس اللہ اب ہم نے بھیجیے ان پر رزم میں نہ ایک عذاب آسمان سے بھی مقام زمون ان کے ان شرارتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعہ کا تذکرہ سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے اور وہاں پہ اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے وہاں پہ اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم بہ قدم ان لوگوں کے لیے راحتوں کے سامان کو پیدا فرمایا لیکن یہ قدم بہ قدم اللہ سے سرکشی کرتے رہے اور بالآخر اپنے سرکشیوں کے انجام سے ہمکناب ہوں گے اس میں سبق ہے امت کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو سامان عطا فرماتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی ناراضگی والے راستوں کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اپنے ایسے انجام سے ہم گنار ہو سکتے ہیں کہ جس انجام سے یہ خود راضی نہیں ہوتے اور یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جیسے کہ حرت مثال سلاۃ السلام کے دور کے فرمانوں کے ساتھ ہوا اللہ کا یہی دستور ہے نو پارے سورہ آراخ کے اکیسواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو تریسٹھ سے لے کر آیت نمبر 172 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے ان آیاتوں میں بنی اسرائیل کے ایک اور زمانے کا تذکرہ ہے جو زمانہ حضرت علیہ کے احد پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پائے جانے والے یہودیوں سے مخاطب ہے کہ آپ صلی دریافت کیجیے کی اور یہ واقعہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر اہل امرات ہیں جو باہر کلزم کے کنارے مدین اور درمین تھا. وہاں کے لوگ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے مشرق کے شکار کے عادت رکھتے تھے یہ لوگ یعنی یہودی حضرت داود علیہ سلاۃ والسلام کے زمانے میں جب وہاں جا کر آباد ہوئے تو انہوں نے حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ہفتے کے سات دنوں میں سے کہ ایک دن ہمارے لیے ایسے مقرر کریں کہ جس دن ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور کوئی کام نہ کریں اور باقی دنوں میں ہم اپنے ضروریاتی زندگی کے لیے دو وہ دو کریں گے اور ان کی ضروریاتی زندگی تمام تر وابستہ تھی اس وقت مچھلیوں کے شکار سے اور اس کے خرید و فروخت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی ایک دن اپنے لیے مخصوص کر دوں جس دن شکار کرنا پھر تمہارے لیے حرام کر دیا جائے ممنوع قرار دیا جائے اور اس دن تم صرف صرف اللہ کی عبادت کرو تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں ہفتے کا دن منظور ہے سبوں نے اس پہ اتفاق کیا کچھ عرصہ گزرا تو یہ لوگ اپنے اس وعدے سے پھیر گئے اور ان کے اندر تین جماعتیں بن گئی ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے مختلف ہیلوں سے اللہ کے احکامات اور پیغمبر, کی پیغمبر کے تعلیمات سے انحراف کیا اور وہ ہیلا اس طرح سے انہوں نے اپنایا کہ ان لوگوں نے بڑے نہروں سے جہاں پہ مچھلیاں پائی جاتی تھیں کچھ مصنوعی نہریں نکالی اور آگے مصنوعی تالاب بنا دیے یہ مچھلیاں ہفتے کے دن بطور امتحان کے اللہ کی طرف سے کچھ زیادہ ہی باہر آ جاتی تھی تو یہ مچھلیاں ہفتے کے دن جب ان بڑے نہروں سے مصنوعی نہروں میں اس مصنوعی ڈیم میں چلے جاتے چھوٹے چھوٹے جو بنائے گئے تھے تو یہ لوگ ان مصنوعی بندوں میں باندھ باندھ لیتے تھے اور اتوار کے دن جا کر ان ڈیموں سے پانی نکال دیتے تھے اس لیے کہ ان مچھلیوں کے لیے ٹنڈک پڑنے کے ساتھ واپسی پھر ممکن نہیں رہتے تھی اس لیے کہ مچھلیوں کے عام طور پہ یہی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کے وقت جب گرمی آتی ہے تو یہ چھوٹے نہروں میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو ہی سورج ڈل جاتا ہے اور سردی پانی محفوظ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پھر بڑے پانی کی طرف واپس آتے ہیں یہ مچھلیاں پھر بڑے پانی کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو صبح کے وقت جب یہ مچھلی ان مصنوعی ڈیموں میں پہنچ جاتی تو یہ لوگ پھر واپسی کا راستہ بند کر لیا کرتے تھے حضرت دہد علیہ السلاۃ والسلام نے اور ان کے ایک مخلص پیروکار جماعت نے ان کو اس حیلی سے منع کیا کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نہ کرو. تو ان لوگوں نے اپنے اس خلا گری کو ظاہر کیا کہ بھائی ہم مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ خود آتے ہیں ہم تو صرف بن بان لیتے ہیں اب ایک جماعت ایسی تھی کہ انہوں نے سختی سے ان کو روکنا چاہا اور ایک تیسری جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی نہ تو ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور نہ ہم ان کو روکتے ہیں یہ جانیں اور ان کا کام جانیں ان آیاتوں میں ایک عجیب نسخے کا نقطے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب میں حج دود علیہ سلاط و کے ساتھ وہ لوگ محفوظ رہے جنہوں نے بروں کو برائیوں کے کرنے سے روکا تھا اور وہ لوگ جو برائیوں میں براہ ملوث تھے اور جو بروں کو برائیوں سے نہ روکتے تھے ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمش میں ڈالا محاقدین نے اس مسئلے کو یہاں پہ واضح فرمایا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کے لازم ہے کہ وہ اس برائی کرنے والے کو برائی سے روکے جہاں تک ممکن ہو سکے اور اگر وہ برائی سے روکنے پہ قاطر نہیں ہے کسی بھی ممکن طریقے سے یعنی نہ اپنے عمل سے نہ اپنے باتوں سے تو پھر اس کو چاہیے کہ ان بروں کے برائیوں کو دل میں برا جان کر وہاں سے خود کو کنارہ میں لے جائیں اور وہاں سے کنارہ کشی اختیار کریں اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی یہود سے پوچھ لیجئے کہ بھئی تمہارے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کوئی ایک گستاخی ہو ایک نافرمانی ہو تو اس کو بطور مثال کے بیان کی جائے حضرت موساد صلاحت وسلم کے دور سے شروع ہو کر آخر تک تم لوگوں نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر احکامات خدا مندی اور تعلیماتی نبویوں سے تم لوگوں نے ہمیشہ ہی انخراف کیا مختلف ہیلوں اور بہانوں سے تو اب میں جو اللہ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے محبوس ہوا ہوں تم لوگ میرے نبوت سے اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے حیلوں اور بہانوں سے کیوں انخراف کرتے ہو لیکن اگر کرتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں تمہاری تاریخ ان داستانوں سے بھری پڑی ہے اللہ کا احشاد ہے بس اور پوچھ لیجیے ان سے انل قریطن نے اس بستی کا حال کانت حافر جو دریا کے کناری تھی اور یہ دریا بہر الزم ہے اس لیے کہ ان لوگوں کی آسمانی کتابوں میں ان کے بڑوں کے ان مظالم اور نافرمانیوں کے داستانیں بڑے وضاحت کے ساتھ موجود تھی عزون صحیح سب تھے جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن جب عزتا ان کے پاس مچھلیاں یوم سبتہم ہفتے کے دن شرعا پانی کے اوپر وہ لا لائس اور جب ہفتہ نہ ہو لاتا تو وہ نہ آتی تھی ان پر گزا لے کر اسی طرح نبلوہم ہم نے ان کو آزمایا بے ماکام یفسکوم ان کے ان نافرمانی کی وجہ سے وہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ مسبیہ خس گیا ہے یہ جب کہ مسلمان کے فرائض کے ادائیگی کی دورانی میں اس کو کوئی دنیوی فائدہ مل رہا ہو تو یہ اس کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے اس کو اپنے اس دنیاوی فائدے کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ فوری طور پہ پہلے اللہ کے حکموں کو بجا لائے اور پھر اپنے دنیا کے اسباب کے طرف متوجہ ہوں بالکل اسی طرح جس طرح کی بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز با جماعت کا ٹائم ہو جائے تو وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ہمارے گاہکوں کے آنے کا وقت ہے لہٰذا وہ نماز کو اور فرائض کو اپنے گاہکوں پر قربان کر لیتے ہیں حقیقت میں وہ سمجھتے نہیں کہ یہ گاہک ان کے لیے امتحان ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو اپنا فائدہ زیادہ پسند ہے یا اللہ کی مرضی زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشیاء ہے نصیحت کرتے ہو تم ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرے او مزم عظبن شدید یا اللہ ان کو سخت عذاب دے تو قالوا کہا ان لوگوں نے جو منع کرنے والے تھے کہ بھی ہم اس لیے منع کر رہے ہیں معرطن الزام اتانے کی غرض سے تمہارے رب کے کہ قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی کیوں نہیں روکا تو ہم اس کے جواب کے طور پہ یہ کر رہے ہیں کہ بروں کو برائی سے روک رہے ہیں وہ لمبے تھکون اور اس لیے بھی کہ شاید وہ لوگ ڈر جائیں فلمس ماسوکر بھی پھر جب بھول گئے اس کو جو ان کو سمجھایا گیا تھا انجینہ ہم نے نجات بھی ان کو ینسو جو برے کاموں سے روکا کرتے تھے یہ وہ نقطہ ہے وہ حضم اور پکڑا ہم نے گناہ گاروں کو بےآزابن تیسی نے برے عذاب میں بیمار کانوں ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے فلم آتا ہوں پھر جب وہ بڑھنے لگے اما نم ہوں اس سے کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا تو اللہ ہم نے حکم دیا حبیب سے آپ صلی اللہ کیا یہ جو ہمارے زمانے میں بندر ہے اور ہے کیا یہ وہی بنی اسرائیل کے نسل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے تو پھر اللہ ان کے سلسلہ ان نسل کو منقطع کر لیتا ہے یہ بندر اور یہ دوسرے حیوانات ان سے پہلے بھی تھے اور جو ابھی بھی ہے ان کا بنی اسرائیل کے ان بندروں والے قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ راتوں کو سو گئے تھے صحیح اور جب صبح کو اٹھ گئے تو ان کے دلوں دماغ تو ٹھیک کام کر رہے تھے انسانوں کی طرح لیکن ان کے ظاہری صورتیں بگڑ چکی تھی جو ان میں بڑے پیمانے کا گناگار تھا اور نافرمان تھا اور باغی تھا اسے تو اللہ نے شضیر بنا لیا اور جو اس سے ذرا کم تو اسے بندر جو اس سے کم اسے کوئی اور, اور اس طریقے سے تدریج اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو ان بخشوں کی صورتوں میں تبدیل فرمایا وہ ایک دوسروں کو دیکھتے رہے اور روتے تھے اور بالآخر وہ سارے کے سارے مر گئے یہ حضور نبی کلیم وسلم کا احساس ہے وہ ربا اور اس وقت کو یاد کروں جب خبر کر دی ترب حسن علیہ کے میں ضرور بیچتا ہوں گا ان پروم القیامت قیامت کے دن تک میں یسو مہم وہ جو دیا کرے گا ان کو سو الزاب ان نب کا نثر القاب بے شک تر رب چند عزاب کرنے والا ہے لغفور وہ انحول و غفو رحیم اور بے شک و بخش والا مہربان ہے وہ قطتا ہوں فر اوبے اور ہم نے ان کو پھیلا دیا متفر کر دیے زمین میں عموماً فرخ صورت میں, من ان میں سے بعض نیک ہیں دون اور بعض ان کے برخلاف ہیں اور طرح و بلونا اور ہم نے ان کو آزمایا دل حسناتی خوبیوں میں وہ سیاح آتے اور برائیوں میں لال رہوں گا جون تاکہ وہ لوگ واپس لوٹیں۔ یعنی کبھی خوشحالی اللہ نے دی تاکہ یہ اس خوشحالی میں اللہ کی طرف رجوع کریں کبھی اللہ نے ان کو پریشانیوں میں اور دھکوں میں اور غموں میں ڈالا تاکہ وہ اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں کرے بادف پھر ان کے پیچھے آئے ایسے ناخلف ورث الکتاب جو وارث بنی کتابیں تا خزون ارز حاض الہ ادنا جو لیتے تھے سباب اس ادنا زندگی کا اور وہ کہتے تھے صحیح فرولنا کہ ہم کو معاف کر کرنے جائے گا یعنی وہ جو مخلصین اہل کتاب تھے ہر علیہ و سلام کے دور میں جب وہ دنیا سے رحلت ہو گئے اور ان کے بعد ایسے لوگ ان کے تعلیمات کے وارث قرار پائے کہ بجائے ان تعلیمات کو اپنے اصلی صورت میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے انہوں نے قسم نے خیانت کا ٹھکادہ کیا اور دنیوی مفادات اور اسباب کے حصول کے انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے وہی انہیں ارض یا یوں کھوجو اور اگر ایسے ہی اسباب ان کے سامنے آئیں تو اس کو لے لیں گے۔ ان بھیوخذ علی ان سے کتاب میں نہیں لیا گیا تھا نیساق کتاب میں پکا اللہ اللہ کہ وہ نہ بولیں گے اللہ پر مگر سچ بات ودرس ما اور پڑھا جو کچھ ان کتابوں میں تھا. خیر يتقون اور یہ بات بھی تھی کہ آخرت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کا تقوی کرنے والے ہیں افلاطا کل کیا تم سمجھتے نہیں ہوتا مضبوطی کے ساتھ تعمے ہوئے ہیں کتاب کے احکامات کو واقع اثرات اور قائم رکھتے ہیں نماز کو تو ان دانوز و اجر المحسن مسلم ہم نیکی کرنے والوں کے احمد کو ضیا نہیں کریں گے وہ اتنا تخنل جب الفقہ ہوں اور جس وقت ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر تو انہوں ذلتم وہ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے مسل سیبان کے وہ زن اور وہ ڈرے یہ کہ واقعی ان پر گرنے والا ہے یہ حضم مثال صلاحت والام کے دور میں ہوا کہ جب انہوں نے کوئی تھور کے دامن میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم اور پیغمبر کے تعلیمات سے انحراف کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان پر کوئی تھور کو اٹھایا گیا اور وہ ان پہ ایسے دکھائی دے رہا تھا جس طرح کے صاحبان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضو ما آئی نہ دن تاہم عب کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ گرو ما لال لوگوں تک تکون اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متفی بن جاؤ تو اللہ تبارہ کو طلب فرماتے ہیں کہ اپنے دور کے یہود کے سامنے اور اہل کتاب کے سامنے ان کے گزری ہوئے زندگی کے یہ کچھ واقعات بیان کیجیے تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ ہمارا رویہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کیسا رہا وآخر دارنا أمي الحمد لله السبب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من زهورهم زريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا ان يوم اننا كنا نوے پارے سورہ آراف کے یہ بائیسو رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو بہتر سے لے کر آیت نمبر ایک بیاسی تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میسا کے عام یعنی ایک عہد و پیمان کا تذکرہ فرمایا گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ نے ایک میسا کے خاص کا تذکرہ کیا تھا جو بنی اسرائیل حضرت مسا علیہ صلاحت والام کے ساتھ دام نے ایک میں کر کرکے جی تھے موسیٰ ہم اللہ کے تعلیمات پر عمل پیرا اختیار کر لیں گے اگر ہم پر سے اس پہاڑ کے خطرے کو اٹھال دیا جائے اور اللہ سے انہوں نے اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کیا کیا اسی مناسبت سے اس رکو میں اللہ تبارک و وطالعہ نے ایک میسا عام کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے بارے میں مسند احمد اور حاکم میں روید ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ سلات و کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ سلاد و سلام کے پیدائش کے بعد قیامت تک کی جتنی بھی ان کے نسل پیدا ہونے والی تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ ان کے پرش سے نکال کر کے سامنے کھلا دیے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام کیا کہ آدست و کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سبوں نے کہا بلا شاہد کیوں نہ ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس رب کے شاہد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام انسانوں کو بھی اپنا وہ وعدہ نہیں بولنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کر گئے ہیں عالم ارواہ کے اندر اور صحیح مسلم میں روایت ہے اور صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولود فطرت الاسلام کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنائیں یا نصرانی بنائیں یا مجوسی بنائیں جس طرح کہ جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اس کا کان نہ کٹا ہوا نہیں ہوتا لیکن پھر مالک یہ اختیار میں ہے کہ وہ اس کے کان کو کاٹے اس کے دم کو کاٹے یا اس کے ناک کو چیرے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک پیدا کیا تھا تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے ہر ایک کے فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ استعداد رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے اللہ کے تعلیمات اور اللہ کے پیغمبروں کے طریقے آئیں تو وہ اس کو بآسانی قبول کر لیں گے لیکن اگر اس بچی کے عقلی سلیم پر مختلف مذاہب کے رسومات کا پردہ ڈال دیا جائے اور اس روشنی کو کمزور کر دیا جائے تو پھر وہ اپنے اس فطرتی جوہر کا اظہار نہیں کر پائے گا اس لیے کہ اس کے اس فطر کی طاقت پر رسومات کا اور مختلف بداعت کے پردے ڈال دیے گئے ہیں جیسے کہ حضور علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنیادی طور پہ بچے کے پیدائش جب ہوتی ہے وہ اسی استعداد پر یعنی قبول اسلام کے استعداد پر اس کے تغیر ہوتی ہے اور اس کے پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو جس طرح چاہیں گے گھر والے تو وہ اسی طرف موڑے گا اس لیے کہ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صاف ستھرے دل انسان کو ستھرے تعلیمات سے اراضہ کریں لیکن اگر وہ اس کو گرد آلود کریں گے تو یقیناً ان میں گرد کے جذب کرنے کا بھی مادہ موجود ہے اس لیے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کی امتحان کی ہے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ ہم دنیاوی انسانوں کو تو اپنا وہ عالم اربا کا وعدہ یاد نہیں ہے جو ہم نے اللہ کے حضور اللہ کے سامنے کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا غلط ہے تو مفسرین فرماتے ہیں اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے فطرت میں جو جذبہ جذبہ توحید رکھا ہے اور انسان کسی نہ کسی زاویے سے اس جذبے کا اظہار کرتا ہے چاہے وہ اس جذبے کا اظہار کسی بت کے سامنے کرے یا کسی درخت کے سامنے کرے سورج کے سامنے کرے چاند کے سامنے کرے جنات کے سامنے کرے یا کسی انسان کو رب مان کر لیکن یہ جو رب کا جذبہ اس کے دل کے اندر موزن ہے یہ وہ اثر ہے جو اس کو یاد دیانی کہاتی ہے لیکن اگر وہ اپنے اس تجسس کو اور اس خواہش کو وہ دے گا تو یقینی طور پہ وہ اپنے اس منزل کو پھا لے گا کہ جو اللہ نے اس کے فطر میں رکھا ہے اور یہی اس وعدے کا اثر ہے چنانچہ اللہ تبارک و وطالعہ کا ارشاد ہے ربو کا اور جب نکالا تیرے رب نے مم بنی آدم بنی آدم کی منظہوری ہم ان کے پیٹوں سے ضروری ان کے اولاد کو یعنی اولاد آدم کو اللہ نے زہر آدم سے نکالا و اشادہ ہوں اعلی اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے لیا انتو یہ عمل قیامت کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ نانہ کہ ذخاف اسے بالکل ہی غفلت میں گئے یہاں سے ایک نقطہ محققین نے اخذ کیا کہ جن علاقوں کے رہنے والوں کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا پیغمبر کے تعلیمات کے ذریعے جو قیامت کے دن ان سے پیغمبر کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے متعلق تو سوال نہیں ہوگا اس لیے کہ ان تک پیغمبر کا پیغام پہنچا نہیں لیکن اللہ کے توحید کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ نے توحید کے جذبے کو ان کے دل میں ڈال دیا تھا اور عالم ارواح میں اللہ نے ان سے واد لیا تھا اور یہ تھوڑے سے اگر ابرو و شعور سے کام لیتے تو یہ انسان اس نتیجے پہ کم از کم پہنچتے کہ بھئی کوئی ایک ذات ہے جو اس سارے کائنات کا خالق اور مالک ہے کم از کم اتنا سوال ایسے لوگوں سے ضرور ہوگا او تقولو یا پھر یہ نہ کہوں کہ ان نما اشرک من قبل شرک کیا ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجنا وکن ضروری تم باد اور ہم ان کے اولاد ان کے پیچھے افاتح لکھونا بے فضل تو کیا ہم کو ہلا کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہ لوگوں نے اللہ فرماتا ہے تاکہ تم پھر یہ بہانہ نہ کرو رضا نے کہا ایسے ہی مفسر آیا کہ ہم کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی باتیں بلا اللہ میں اور تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف ٹھہر آئیں اور پڑھ کے سنائیے ان کو نب البی خبر اس شخص کا آتے نہ ہو جس کو ہم نے دی حیات نہ اپنے طرف سے احکامات فن فن خا محافر شیتانوں پھر اس کے پیچھے لگا شیتان پس وہ ہو گیا احوا ہونے والوں میں سے اب یہ شخص کون ہے تو مفصری فرماتے ہیں کہ یہ ہر وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے دولت ایمانت آپ فرمایا اور دولت ایمان کے ملنے کے بعد اس شخص نے اللہ کے واضح احکامات کو اپنے بے خواہشات نفسانیہ کے گمراہی کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان احکامات پر عمل پھر ہونے کی وجہ سے ولاکن نہ ہو اخلا لیکن وہ تو ہو رہا ہے اس زمین کی طرف جانے والا وہ تباہ ہو اور وہ پیچھے چل پڑا اپنے خواہشات کے تو مسلح کل تو اس شخص کی مثال اس کتے کے طرح ہے انتہم علیہ یلحظ اگر تو اس پر بوجھ لائے تو بھی وہ خامتا رہے اوت رک ہو یا اس کو چھوڑ دے یلحص تو بھی وہ ہام پہ یعنی زبان کو باہر نکالا رہے ذہنی کا مسل قرضوں یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلا ہے باوجود جاننے کے بھائی اللہ کا آخری رسول آئے گا انہوں نے اپنے آسمانی کتابوں میں پڑھا اور اس کتابی حوالے سے انہوں نے اللہ کے اس آخری رسول پر ایمان لانے کا اقرار بھی کیا لوگوں کے سامنے اظہار بھی لیکن جب اللہ کا وہ آخری رسول آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول کے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ان منکرین کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جنہوں نے ہر وقت زبان باہر نکالی ہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ڈانٹے تو پھر بھی اس کی زبان بہر اور اگر آپ نہ ڈانٹے تو پھر بھی ان کی زبان بہر تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ایز ان اہل کتاب کو اللہ کے حکموں کی طرف بلائیں تب بھی یہ الزام اسلام پہ لگائیں گے اور اگر نہ بلائیں تب بھی یہ الزام اسلام ہی پہ لگائیں گے بس آپ بیان کیجئے ان کے سامنے سارے احوال لال اللہ دفع کروں تاکہ وہ لوگ اس طرف توجہ کریں قوم الگ سبوب آیتینا بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے جٹلایا ہمارے آیاتوں کو وہ انف کا میزی اور وہ جو اپنے ہی نقصان کرتے رہے میں یہ دلّہ ہوں فہول جس کو اللہ نے راستہ دکھایا سو وہی راستے پر ہے اور میں یوزل فعول خاصر اور جس کو اس نے گمراہ کر دیا سو وہی ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے نال جہنما اور ہم نے بیدا کیے ہیں دو زخ کے واسطے کثیر امین جنگ گہ سے جنوں میں سے, ان سے انسانوں میں سے لہم کلو بلائش بہو نبی ہا ان کے دل ہے لیکن یہ اس سے سمجھتے کچھ نہیں وہ لہم اور ان کے آنکھیں ہیں لاسل بھی لیکن وہ یعنی ایسا غور و فکر کرنا ایسا دھیان اور ایسا نظر اور ایسا سننا کہ جو عدرت کے لیے ہو ہدایت کے لیے ہو اس نظر سے نہ وہ غور کرتے ہیں اللہ کے احکامات پر نہ وہ سنتے ہیں اللہ کے احکامات کو اور نہ وہ دیکھتے ہیں اللہ کے احکامات کو تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جنات اور انسان اولا ایک کر انعن یہ ویسے ہیں جیسے چھپائے بل ہم اول بلکہ ان سے بھی زیادہ بحرانوی کی شعار ہے ادا ایک مرغل یہی لوگ ہیں غفلتوں میں پڑے ہوئے کہ اللہ تبارک وطا نے عام حیوانات کو اور عام مخلوقات کو جن کاموں کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے ان ذمہ داریوں کو تو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں عام حیوانات اپنے مالک کے فرما رہتے ہیں لیکن یہ حیوانِ ناطق جو نافرمان بن چکے ہیں یعنی انسانوں میں سے اور جنات میں سے انہوں نے اپنے رب کو بلا دیا رب کے احکامات کے طرف کر لیا باوجود دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے ان لوگوں نے اپنے آپ کو گہرا گہر اور بہت زیادہ گنگا اور بے عقل ظاہر کیا اللہ کے احکامات کے سامنے الاسماء اور اللہ کے لیے نام فدی سو اس کو پکارو الَّذِينَ اور اسماعی جو کجراہ چلتے ہیں بدلا پا کے ناموں میں سو وہ بدلہ پاک رہیں گے اپنے احمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے پیارے ناموں سے پکارا جائے شرائط میں ہیں حضون نبی کریم صلی اللہ سعدہ صدم کے اور مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں نام ہے اور جس نے ان کو یاد کیا اور پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نون میں صفاتی نام یہ وہ ہے کہ جن کا صرف گردان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ہر ایک نام کو غور و فکر کے ساتھ جو پڑے گا تو یقیناً اس کی زندگی کا ہر قدم اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق چلے گا اور اٹھے گا اور اس کے ہر نظر پھر وہ نظر ہوگی جو اللہ کی مرضی کا ہے اور اس کے ہر لفظ زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ چاہتا ہے اور اگر بندہ غور کر لے اللہ کے ان نام صفاتی ناموں کو یاد کرنے کے بعد کہ میرا رب سنی ہے یعنی سننے والا ہے تو وہ جو بھی بول بولے گا وہ سمجھ کر کے بولے گا اللہ بصیر دیکھ رہا ہے تو جب بندہ اللہ کے اس صفات کو پڑھے گا اور اس پر غور کرے گا اس نتیجے میں پہنچے گا کہ میرا رب تو ہمیشہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے لہذا پھر یہ انسان اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو کرتے ہوئے یہ ضرور سوچے گا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے قدیر میرا رب وہ ہے کہ جو قادر ہے لہٰذا میں جو بھی کروں میں اپنے رب سے آگ نہیں سکتا علیم میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے لہٰذا میں جو کچھ کروں گا چاہے وہ اچھا ہے یا برا میرا رب اس کو جانتا ہے لہٰذا وہ انسان وہ کچھ نہیں کر پائے گا اللہ کے ان صفاتی ناموں پر ایمان رکھتے ہوئے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اللہ تبارک و وطالیہ فرماتی کہ اللہ کو ایسے باقیدہ ناموں کے ساتھ یاد کرو کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے پذیر ہے علیم ہے بصیر ہے اور حفیظ ہے اللہ کو ایسے ناموں کے ساتھ یاد نہ کرو کہ وہ باپ ہے وہ شوہر ہے وہ تیسرا ہے جسے کہ اہل کتاب نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ناموں میں کجربیاں اختیار کی تو وہ جلد اپنے ان کجربیوں کے وبال کا سامنا کریں گے ممن خلق نایہ بلحق اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے بیدا کیا ایک جماعت ایسی یہدون ابلحق جو لوگوں کے رہنمائی کرتی ہے سچی و بھی یادل اور وہ اسی سچائی کے بنیاد پر لوگوں میں حاضر کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں یعنی ہمیشہ ہر بات لوگوں کے اختلافی معاملات میں وہی کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جو مبنی برحق اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج پر آپ کے بحث کے بعد ایمان لا چکے تھے مِنْ حَيْسُ لَا <يَعْلَمُون> نمبر پارے یہ, تیسا رکو ہے. یہ رکو آیت نمبر ایک نمبر 182 سے لے کر آیت نمبر ایک تک کے آیات پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خیالات کا جو کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں اور کچھ غلط الفیمیاں جو کفار کے ہاں پیدا ہو سکتی ہیں اللہ نے ان کا جواب دیا ہے اور ساتھ ہی اس بات کے بھی کہ ہر چیز میں اختیار ایک اللہ تبارک و وطالعہ کی ذات کی ہے وہ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو خوشحالیوں سے ہمکنار فرما لیتا ہے وہ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کے نظروں سے خوشحالی کے اسباب کو پوشیدہ فرما لیتا ہے اور بندے خوشحالی کی بجائے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ اللہ ہی کا اختیار ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشار ہے ودین کا زبو اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلایا سنس تدرجم ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو من منحصوں ایسی جگہ سے لا لمن جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی جٹلانے والے مجرموں کو بسا اوقات فوراً سزا نہیں ملتی اللہ کی طرف سے بلکہ دنیاوی عیش اور فراخی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان پہ یہاں تک کہ اللہ کے سزا سے بے فکر ہو کر وہ لوگ ارتکاب جرائم پر اور زیادہ دلیر بن جاتے ہیں اس طرح جو انتہائی سزا ان پر جاری کرنی ہے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو علانیتن اور کامل طور پر اس کا مستحق ثابت کرتے ہیں یہی اللہ کی ڈیل اور استدراج ہے کہ وہ لوگ اپنے نادانی اور حماقت سے سمجھتے ہیں کہ ہم پر مہربانی ہو رہی ہے اور حقیقت میں انتہائی آزاد کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ کے تدبیر اسی کو کہا گیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ جب کاروائی فرماتا ہے تو بندہ بظاہر جس چیز کو اپنے لیے راحت اور رحمت سمجھتا ہے وہی چیز اس کے لیے باطن میں قہر خداوندی ثابت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و وطہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ ہمارے آیاتوں کے جٹلانے کے باوجود خوشحال ہیں تو ہم آہستہ آہستہ ان خوشحالیوں کے سامان کے اندر ان کے مواخذے کا سامان کرتے ہیں یہاں سے ان کا وحم و گمان بھی نہیں وہ املی لیلا اور میں نے ان کو ڈھیل دی ہے ان نقیدی متین بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے اولم یا کیا انہوں نے دھیان نہ کیا ماں بے صاحب ہی کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نظیر المدین وہ تو ڈرانے والا ہے بڑا صاف صاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے یہ بھی الزام دیا کہ یہ مجنون ہے یہ شاعر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون نہیں ہے अवलम ينظرون في ملكوت السماوات والارض انہوں نے نظر نہیں کی آسمان اور زمین کے سلطنت میں وما خلق الله اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے من شيء اشیاء میں سے واناسى ان يكون قد اقترب اجلهم اور اس میں بھی کہ شاید غریب آگیا ہو ان کا وعدہ فی اي حدیث بعده یؤمنون اس اللہ کے کلام کے بعد کس بات پہ ایمان لائیں گے یعنی اب ان کے لیے مزید ہدایت کا کون سا سامان کر دیا جائے کہ ان کے ساتھ ان کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور ان کی زندگیوں میں بے شمار نشیب اور فراز کے حالت آتے ہیں خوشحالی اور بدحالیوں سے بھی یہ ہم کنارے ہوتے رہتے ہیں کامیابیوں اور ناکامیوں سے ہم کنارے ہوتے ہیں دن اور رات گرمی اور سردی زمین اور آسمان اور اللہ کے دیگر مخلوق کے نظارے یہ سب ان کے نظروں کے سامنے ہیں اور پھر اس پر مزید اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہدایت کے لیے انہیں میں سے اپنا ایک رسول محبوس فرمایا پھر اس پر مزید اللہ نے اس رسول کے ذریعے اپنے احکامات ان تک پہنچائے اب اتنے اتمام حجت کے بعد ان کے ہدایت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کون سا سامان ہے کہ جس کا بندوبست کیا جائے حقیقت یہ ہے کہ میں جس کو اللہ گمراہ کر دے فضا اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا اللہ فرماتا ہے کہ ایسے اندی اور حاسد مخالفین کے بارے میں وہی زر فی ط اور ان کو چھوڑ دیجیے ان کی شرارتوں میں یا مہون کے وہ سرگرداں مارے مارے کرتے رہے یس ادونا کانیسات ایانا مرساحا وہ لوگ आपसे پوچھتے ہیں قیامت کے بارے کہ وہ کب قائم ہوگا وہ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی اپ کہہ دیجئے کہ اس کے خبر میرے رب کے پاس ہے لا یجلیھا لبقتھا وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر سقبلت السماوات والارض وہ باری بات ہے آسمانوں اور زمین میں یہ یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کے خبروں میں اگر کوئی خبر سب سے باری, باری ہو سکتی ہے اللہ کے بندوں کے لیے تو وہ قیامت کا وقوع ہے لا الا وہ نہیں آئے گا تمہارے پر مگر اچانک پہلے اس کی وضاحت کو گزری ہے کہ جب قیامت شروع ہوگا تو بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنے ہاتھوں میں کانے کی چیزوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے لیکن یوں ہی سور میں پھونکا جائے گا وہ ایسے حق کا پکا ہو کے رہ جائیں گے اور اتنا ان کو محلت نہیں مل سکے گا کہ وہ اس لخمے کو یا اس پیالے کو یا تو منہ کے اندر ڈال دیں یا پھر اس کو نیچے رکھ دیں اور بے شمار لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہوں گے ان کو اتنا بھی مہلت نہیں مل سکے گا کہ وہ وہاں سے یا تو آگے اپنے منزل پہ پہنچ جائے یا پھر واپس اپنے ٹکانوں پہ آ جائے اللہ تبارک وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بے شک اس کے اس علم میرے غب کے پاس ہے سرنا سلیہ لیکن لوگوں میں سے وہ ہے کہ جو اس کو نہیں جانتے اس لیے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ نے اپنے غیب کے علم میں سے جتنا چاہا وہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا اور اس غیب کے علم میں یہ قرآن مجید ہے لیکن پیغمبر کو کسی بھی پیغمبر کو غیبی علوم کا سارے کے سارے علوم کا ایسا عالم جان لیا جائے کہ وہ جس وقت چاہے اس چیز کے بارے میں وہ بندوں کو بتلائیں ایسی بات صرف اور صرف اللہ ہی کی اختیار میں ہے اور اللہ نے یہ علم یہ علم کامل اور یہ علم محیط صرف اپنی ہی ساتھ مخصوص کر رکھا ہے آیت الکرسی سورہ بقرا میں ہو گزرا ہے کہ ولا یوشی اگر سارے انسان مل کر اللہ کے علم کا احاطہ کرنا چاہیں تو وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے تو اللہ اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے اور اس آر میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ کتنے ہی بڑا ہو نہ اپنے اندر اختیار مستقل رکھتا ہے اور نہ علم محیط رکھتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم اولین اور آخرین کے حامل اور زمین کی کنجوں کے امین بنائے گئے ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہے کہ میں دوسروں کو کیا خود اپنی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جیسے کہ آنے والے آیات میں ہے اور نہ کسی نقصان سے بچا سکتا ہوں مگر جس قدر اللہ چاہے اتنی ہی پر میرا قابو ہے اور اگر میں غیب کے ہر بات جان لیا کرتا تو بہت سی وہ گھلائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل کر لیتا جو علم غیب کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی وقت فوت ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی ناخوشگوار حالت مجھ کو پیش نہ آیا کرتی مثلاً واقعہ عشق ان شاء اللہ نور میں آئے گا یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ عاشدانہ پر منافقین نے الزام لگایا تو اس واقعہ میں کئی دنوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہ آنے کی وجہ سے احتراب اور پریشانی میں رہے اور جب وحی آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کی حقیقت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح فرمایا اسی طرح حجت المدا میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لو استقبل من امری مستد برط علم سخت الحدیہ اگر میں پہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں پیش آئی تو ہرگز گرد قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارادہ فرمایا مدینہ سے مکہ جانے کا اور آپ کے ساتھ چھو رسو صحابۂ کرام کی ایک جماعت تھی راستے میں کفار مکہ نے ان کو روکا اور کسی صورت ان کو اس سال عمرہ اور حج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں کو دوسروں کے ہاتھوں آگے بھجوائے اور انہوں نے قربانی کی اور مسلمان وہاں سے واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بے علم کامل اور علم محیط یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے اور علم کامل کا نہ ہونا یہ پیغمبرانا شان کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان ہادیوں کو علمی شریعت کا کامل علم عطا فرما دیتا عطا فرماتا ہے جس کا تعلق لوگوں کے معمولات اور معاملات کے ساتھ ہوتے ہیں اور جس قدر اللہ مناسب فرم جانتا ہے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دیگر امور کے مطالعے اردو مطالعہ فرما دیتے ہیں سنا چل تبارک وطالعہ کا احساس ہے کہ یہ لوگ آگ سے قیامت کی گڑیوں کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اللہ کی پیچھے لگے ہوئے ہیں اس خاص گڑی کو معلوم کرنے کے لیے کل کہہ دیجئے لا املک دیجیے میں مالک نہیں اپنے جان کے بھلائی اور برے کا اللہ ماشاء اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے لوگ تو عالم الغیبہ اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کے علم لس اکثر تو میں تو بہت کچھ بدائیاں حاصل کر لیتا وہ ماں سو اور مجھ کو کبھی برائی نہ پوچھتی یعنی کبھی دکھ اور تکلیف سے امکنار نہ ہوتا ان انا نظیر و مبشیر قومی نہیں ہوں گے مگر در سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا اس قوم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو میں تو صرف پیغام ور ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری کو جانتداری کے ساتھ ہر حال میں میں نے اللہ کے بندوں تک پہنچا کر اللہ کے حضور صرف رف ہونا ہے وآخر بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نص واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به دعو یہ چوبیسواں رکو آیت نمبر ایک سو ننانوے سے لے کر آخری سورت آیت نمبر دو سو چھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورہ اعراف کی آخری آخری ہے اس آخری رکوع میں اللہ اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرماتا ہے جو بالخصوص اللہ والدین پہ کرتا ہے اور اس کے رد عمل میں والدین اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل کے بدلے میں جس عمل کا اظہار کرتے ہیں ناشکری کا اظہار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو آدم سے پیدا کیا آدم علیہ سلاۃ وسلام کے انس اور سکون اور قرار حاصل کرنے کے لیے انہیں کے اندر سے اس کا جوڑا یعنی حضرت علیہ السلام بنایا پھر دونوں سے نسل انسانی چلائی اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اس نسل انسانی کو آگے تک لے جانے کے لیے جب مرد نے اپنے جوڑے یعنی عورت سے فطری خواہش پوری کی تو عورت حاملہ ہوتی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ابتدائی حالات حمل میں تو یوں جوں وقت بچے کے پیدائش کا قریب آتا ہے والدین بچے کے پیدائش کے بارے بڑے فکر مند رہتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن جو ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد سے نوازتا ہوں تو پھر یہ اولاد میں اوروں کے حصے لگانا شروع کر دیتے ہیں مثلا کسی نے یہ عقیدہ کر لیا کہ یہ اولاد فلاں زندہ یا مردہ مخلوق نے ہم کو دی ہے کسی نے اگر یہ عقیدہ نہیں رکھا تو بچوں کے نام ایسے رکھ لیتے ہیں کہ جن میں شرک کی امیزش پائی جاتی ہے یا بچے کو کسی جگہ پہ لے جا کر ان کے پیشانی ٹکا دیتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کا اظہار ہوتا ہے حالانکہ پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ دعائیں اللہ سے کرتے رہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پھر انہوں نے اس کا سر نیاز ریئر کے سامنے جھکا دیا اور یہ ہمارے معاشروں میں وہ ہوتا رہتا ہے کہ بچے کو کسی جگہ پہ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے نام ایسے شرکیاں رکھ جاتے ہیں یہ ان مناسب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ اس طرح سے کہ بچے کے پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اللہ کے بڑائی کا اظہار کریں آزان دیں اور جب بچہ اپنے عمر کے ساتھ دن میں داخل ہو تو پھر بطور تشکر کے عقیقہ کریں بچے کی طرف سے دو جانور اگر استطاعت ہو چھوٹے اور بچی کی طرف سے ایک جانور اور ساتھ ہی ان کا نام رکھیں اور نام بھی ایسا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت اور اللہ کے بڑائی کا تذکرہ ہو جس طرح کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پسندیدہ ترین ناموں میں سے ہے اللہ اللہ کا بندہ عبد الرحمان رحمان کا بندہ یا کسی پیغمبر کے نام پہ نام رکھا جائے کسی صحابی کے نام پہ نام رکھا جائے کسی بزرگ کے نام کے اوپر نام رکھا جائے نہ کہ ایسے نام رکھے جائے اس میں کہ جن میں شر کا, کا شاد ہے hai, کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام وجعل منها زوجها اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا لیسکونا علیها الیھا تاکہ وہ اس سے اس کے پاس آرام پکڑے سکون حاصل کرے سلمنا توشها پس جب اس مرد نے اس خاتون سے اپنی فطری خواہش کی تکمیل کی حملت حملا خفیفا تبو ہلکا سا حمل قرار پائی ثمرت به رسو کو لے کے چلتے رہی پھر جب وہ حمل بھجل ہوا دعو داول ربا ربا تو اب میاں دیدی دونوں اللہ کو پکارنے لگے یوں دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ لہن آتا اتنا اگر تو نے ہمیں صالح اولاد ادا کی لََون من گرین تو ہم تیرے بڑے شکر گزار بندے بن جائیں گے اور تیرے بڑے شکر ادا کریں گے اللہ کے اشاد فرم عطا ہوماں جب میں نے ان کو دیا سالح ایک صالح شرکا تو وہ کرنے لگے اللہ کے شریف فیما اس میں ہوما جو اللہ نے ان کو دیا تھا کہ کی الله الباء کن سو اللہ برتر ہے ان کے ان شریک بنانے سے عیشی کن ہے کیا وہ شریک بناتے ہیں ماں ایسو کو ضائع جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ بلکہ وہ خود مخلوق ہیں وہ خود پیدا کر دیں ہیں تو جو اپنے تخلیق میں غیر کا محتاج ہو بھلا وہ کسی دوسری کے دوسرے محتاج کے ضرورت, ضرورت خلقت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جو اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں غیر کا محتاج ہو بھلا وہ کسی دوسری کے وجود کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں اللہ کا احشاد ہیں ان کے مدد کرنے کے استطاعت نہیں رکھتے نہ آپ کر سکتے بلکہ وہ اپنے ضروریات کیلئے غیر کے محتاج ہیں اور یہ بندے جو کہ مذہبی لحاظ سے اتنے کم تر درجے پہ اتراتے ہیں کہ بجائے اللہ کے شکر ادا کرنے کے ایسوں کے شکریہ کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ جن کے کوئی عمل دخل ان کے اولاد کی تخلیف میں نہیں ہے وَإن الى اور اگر تم پکارو ان کو راستے کی طرف لا تو وہ نہ چلے تمہارے برابر ہے تم پر ادا یہ کہ تم ان کو پکارو اب ان تم سام تم یا پھر تم چپے رہوین جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سیوا تمہاری ہی طرح تو بندے ہیں فلیب لوگوں بس چاہیے کہ وہ تمہارے پکار کو قبول کریں تم, تم سچو اللہ کے سوا کسی کو بھی مدد کے لیے پکارا نہیں جا سکتا اور نہ کوئی اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے اس لیے کہ مدد کرنے والی ذات ایک اللہ تبارک کی ہے معاف ال اسباب چیزوں میں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اللہ ہی کا نعرہ لگانا چاہیے اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے اور اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو تمہارے طرح کے مخدوق ہے وہ اپنے ضروریات میں اللہ کے مختاج ہیں وہ تمہاری ضروریات کو اپنے طرف سے کیسے پورے کریں گے جہاں تک ماتحت اسباب کے ضروریات ہیں مثلا ایک شخص بیمار ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے اس نے پڑوسی اور دوست سے مانگا یا کے پاس پیسے نہیں ہے کسی نے دکاندار سے قرض کیا کسی کو راستہ معلوم نہیں ہے اس نے کسی سے راستہ پوچھا تو یہ ماتحت السباب ہے یہ تو آپس کی ضروریاتی زندگی ہے ان میں ایک دوسروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور ایک دوسروں کو مدد دی جا سکتی ہے لیکن جو مافوقل اسباب ہے کہ خوشحالیاں عطا کریں آپ ہم آپ کے نام پر نظر و نیاز کریں گے اب ہماری بیماریاں دور کریں ہم آپ کو خوشحال کریں گے اب ہمارے مدد کو آئیں ہم بےشمانیوں میں بنسے تو ایسے مافوق الاسباب چیزوں میں یعنی جن میں انسانوں کا عقل و دخل نہ ہو ان میں کسی بھی انسان کو عمل اور دخل نہیں دیا جا سکتا اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو الہم الحمد شونا دکھا یا ان کے پاؤں ہے جن سے وہ چلے امل آئی دین یہ کیا ان کے ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑیں امل شروع نہ دکھا کیا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں امل ہم آزانو یہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے کان ہیں جن سے وہ سنیں پوری ضرور شرا کا آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو اپنے شراکت داروں کو سمکی دونی پر میرے بارے میں فریب کرو فلا تم ضرور بس مجھے کوئی مہلت نہ دو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ شاید فرمائی ہے کہ کسی کی مدد کے لیے ان ذرائع اور اسباب ظاہریہ کا ہونا ضروری ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں کیا وہ چل سکتے ہیں کیا وہ پکڑ سکتے ہیں کیا وہ دیکھ سکتے ہیں کیا وہ سن رہے ہیں اگر نہ وہ چل سکتے ہیں نہ وہ پکڑ سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں تو پھر وہ ان کے پکار کو سنیں گے کیسے ان کی ضرورت کی چیز کو دیکھیں گے کیسے ان کی ضروریات کو کس سے پورا کریں گے ان کے طرف چلیں گے کیسے تو یہ ایسے مخلوق کو پکارتے ہیں یا ایسے انسانوں کو پکارتے ہیں کہ جن سے اللہ نے یہ اسباب واپس لے رکھے ہیں بے شک میرا ولی اللہ ہے اللہ, اللہ ولّہ نژل الکتاب ہے جس نے اتاری کتاب صالحین اور وہ تمام سالح لوگوں کا حمایت کرنے والا ہے یعنی وہی ان کا ولی ہے وہ لوینی ہی اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا بڑے اہم آیتیں ہیں لا نصرکم وہ تمہارے مدد کرنے کا استطاعت نہیں رکھ سکتے وَلَا اور نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جب اللہ ان پر اپنا کوئی فیصلہ نافذ فرمانا چاہے تو وہ اللہ کے فیصلے کے برخلاف اپنے خواہش کو اپنی مرضی کے مطابق پورا نہیں کر سکتے وہ زندہ تھے اگر وہ انسان ہیں دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے ان کے لیے موت کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے آپ پر سے اللہ کے فیصلے کو نہیں ڈال سکے اللہ نے ان, ان کی زندگی میں بیماریوں کے فیصلے فرمائے وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکے تو وہ خود اپنے ضروریات میں اللہ کے مختاجر رہیں لہذا ایک ضرورت مند انسان کو دوسری ضرورت مند کے طرف نہیں بلکہ ایک ایسے ذات کے طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جو ذات سمیع علیم ہے اور تدیر ہے وہ انتظر اور اگر تم ان کو پکارو راستے کی طرف لا نہ تو وہ کچھ نہ سنیں وہ تراہم اور آپ دیکھو کہ ان کو لے کر جو آپ کے طرف دیکھ رہے ہوں گے وہ ہم لائیسل حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے یہ ان بتوں کا تذکرہ ہے بالخصوص کہ جن کے لوگوں نے اپنے طرف سے آنکھیں بھی بنائے رکھی ہاتھ بھی بنائے رکھے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے اللہ فرماتا ہے کہ آپ گزر سے کام لیجئے وہ امر بلماف اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کیجئے وہ عام طاہلی اور ان جاہلوں سے کنارے کش کیجیے کہ جو خالق اور مخلوق میں تمیز نہیں کر سکتے جو اپنے ضرورت پورا کرنے والے اور اور جو الپنے ضروریات میں اللہ کے ہیں ان میں تمیز نہیں کر سکتے بلکہ خالق اور مخلوق کو انہوں نے ملا کر کے رکھ دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جاہلوں کو اور نادانوں کو آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے درگزر کریں شیتون <نزغن> اور اگر ابارے آپ آب کو شیطان تو اللہ سے ابارنا ہنستا بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے یعنی دل میں اگر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے جو منتقمانہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جذبے کے دوران آپ اللہ کی یہ ان جن کے بنا مانگیں یہ شیتانی بس لدی نل میں ڈر ہے شیتان جب ان پر پڑ جاتا ہے شیطان کا گزر یا شیطان جب ان پہ حملہ ابر ہو جاتے ہیں تزک کا تو فوری طور پہ وہ چکنے ہو جاتے ہیں ایزا ہوں مکسرون پھر اسی وقت ان کو سوج آ جاتی ہے کہ بھائی یہ عمل درست نہیں ہے وہ اخبان اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی وہ ان کو ان کو رہنے میں کوئی کمی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ دشمن انسان ہے وہ دہایت اور جب تو لے کر نہ جائے ان کے پاس کوئی نشانی قالو وہ کہتے ہیں لو لچ کیوں نہ چانٹ لایا تو کچھ اپنے طرف سے دیجئے ان نما ادبا میری بے شک میں چلتا ہوں اس پر جو وہی کی جاتی ہے میرے طرف کی میر طرف سے سمجھانے کے بعد تمہارے رب کی طرف سے وہ خداً اور ہدایت و اور رحمت ہے کہ قومی یومن اس کے لیے جو مومن ہے یا جو ایمان رکھنے والے ہیں حدور نبی کریم صنم سے لوگ اپنی مرضی کی باتوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ آپ اللہ کی طرف سے ہماری مرضی کے مجزہ کیوں نہیں لائے تو اللہ نے یہاں یہ جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود اللہ کے حکموں کے پیروکار ہوں میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو میں ظاہر کروں وہ عضاف اور القرآن اور جب قرآن پڑا جائے رول ہو تو اس کے طرف کان لگائے رکھو وہ ان سے تو چپ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے آزادی قرآن کے بارے میں یہاں اللہ تبارک و تعالی وشاد فرماتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کا پڑھنا مصنون ہے لیکن قرآن مجید کا سننا یہ واجب اور لازم ہے اسی لیے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کہیں کی جا رہی ہو تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باتوں کو مقوف کر کے اللہ کے کلام کو سنیں اور بالخصوص جو لوگ راستوں پہ گاڑیوں میں چلتے ہیں یا ہوٹلوں میں بیٹھے, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو جب وہ اپنے ٹیب ریکارڈ میں یا اپنے ٹی وی پہ ایسے تلاوت لگا لیتے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں تو یہ آداب تلاوت کے خلاف ہے اگر وہ تلاوت ہونا چاہتے ہیں تو یکسو اور متوجہ ہو کر تلاوت قرآن کو لگائے رکھے ہیں لیکن اگر وہ آپس کی ضروری باتوں کو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لگا دیں بلکہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو موقف کر دیں اور آپس کی ضروری باتوں کو کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی لیکن اگر یہ ثواب کی نیت سے تلاوت قرآن تو لگا دیں ریکارڈنگ اس کی لیکن آپس کی گفتگو میں مصروف رہیں اور یہ یہ سوچے کہ اس تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مجھ پر رحمت نازل ہوگی تو یہ بجائے رحمتوں کے اللہ کے قرآن کو اذیت اور اللہ کے کلام سے بے ہی کی وجہ سے مدد تو کیا اللہ کی ناراضگی ہی نازل ہوگی اور اگر کسی ایسے مجلس میں کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو کہ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس کی گفتگو میں مصروف ہوں تو آداب تلاوت میں سے یہ ہے کہ اونچی آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے وہ اس کو رب کشی نس کا یاد کرتے رہیے اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑتا ہوا اور ڈرتا ہوا دون الجہر من القول اور ایسے آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو یعنی عام طور پہ جو ایک دوسروں کو لوگ پکارتے ہیں کہ جس میں حروف کیا جائے اور ادب و ادب کے تقاضوں کو بہت کم نظر مد نظر رکھا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس انداز سے ہٹ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے بالغل اصول صبح اور شام یعنی ہر وقت جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت اس انداز سے کریں کہ آپ کے تلاوت کی وجہ سے دوسری بھی گناہ گار نہ ہو اور آپ خود بھی اس کا ایسے انداز سے تلاوت کریں کہ ان کے قرآن مجید کے حروف اور ان کی جملوں کی ادائیگی بالکل ٹھیک طریقے سے ہو وا تکین اور مت رہیے آپ غفلت اختیار کرنے والوں میں سے یعنی اپنے رب کے کلام کا تلاوت یک بھی موقع ملے ضرور کرتے رہا کیجیے اور بالکل غفلت کا راستہ اختیار نہ کیجیے ان میں لدین بے شک بولو ان دور کا جو تھے رب کے نزدیک ہے لائگست رونا عبادت ہی وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے باغذات کی وہ تصویر بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سیدھا کرتے ہیں یہاں پہ سورہ عرف اپنے اختتام کو پہنچا اور یہ آخری جو آیات ہے اس تلاوت سیدھے اور سیدھے تلاوت کے بارے میں فقہ کرام نے وضاحت فرمائی حادث کی روشنی میں کہ جب بھی قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہوئے سیدھے تلاوت درمیان میں آ جائیں تو اٹھ کر کے فوری طور پہ سید تلاوت کر لینا چاہیے اور سید تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کڑا ہو کر یہ نیت کر لیں دل میں ارادہ کر لیں کہ میں وہ سیدھا ادا کر رہا ہوں جو اب میرے سامنے آیا ہے اور اس نیت کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کی طرف اٹھائے بغیر سیدھا سیدے میں چلے جائیں اور سی میں تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ تصدیحات کر لیں اور جیسے ہی تسبیحات سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر کے پہلے رکو رسیدے سے اڑ جائیں اور اس طریقے سے سجدہ مکمل ہو جائے گا اگر ایک مجلس میں مختلف صورتوں کے آیات سجدہ تلاوت کی گئی جس طرح کہ ایک آیت یہ تلاوت کی ایک کسی دوسری ایسی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں بھی سجدے والی آیت ہو تو جد قرآن مجید میں چونکہ چودہ سجدے ہیں اور اگر ایک مجلس میں مختلف آیاتوں کی تلاوت کریں گے جن میں سجدے ہیں تو جتنے مختلف آیاتوں کے وہ تلاوت کریں گے اتنی ہی سجدے ان پہ لازم ہوں گے لیکن ایک ہی مجلس کے اندر اگر ایک آیات سجدہ کو بار بار وہ پڑتا ہے جس طرح کی یہ آیات ہے اس کو بار بار پڑتا رہے پڑتا رہے لیکن وہ اس مجلس سے اٹھے نہ بلکہ اس میں رہا ہے تو بار بار ایک آیات تلاوت کے مقرر پڑھنے سے صرف ایک ہی سیچہ تلاوت لازم ہوگا لیکن اگر جگہ تبدیل کر دی کہ اس مجلس میں اس آیات کو پڑھا پھر جگہ بدل کر کے دوسری جگہ جا کر کے بیٹھا وہاں پہ پھر پڑھا تو جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے آیاتی سیٹ کے تعداد بھی ان پر ایسے ہی زیادہ ہوتے رہے گی اگر اس نے دو جگہ بدلے تو دو سیٹیں ہوں گی تین جگہ بدلے تو تین آیاتی تلاوت جو ہے نا سی کے اس پر سیٹیں لازم ہوں گے بہتر یہی ہے فقراء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ جب قرآن مجید کا تلاوت کرتے ہوئے آیات تلاوت سامنے آ جائے جس میں سجدہ کا حکم ہے تو فوری طور پہ کر لینا چاہیے یہ واجب حکم ہے صحابہ کرام کے کثرت کے ساتھ رہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے جب آیات تلاوت میں سجدی کے آیات آ جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ سجدے میں چلے جاتے اور جب نماز سے باہر پرانی مجید کی تلاوت فرماتے اور اس میں آیات سجدہ آ جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے سے فارغ ہو کر کے پھر اگلے آیات کو شروع دعوانا ان الحمدللہ رب لیتے